ابو حنيفة والأوزاعي في دار الحناطين بمكة فقال الأوزاعي ليبي حنيفة ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه, منه فقال ابو حنيفة لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قال كيف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يدي ذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فقال له أبو هنيفة فهدثنا حماد عن إبراهيم عن القمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك فقال الأوزائي أحدثك عن الظهري عن سالم عن أبي وتقول حدثني حماد عن إبراهيم فقال له أبو عنيفة كان حماد أفقه من الظهري وكان ابراهيم أفقه من سالم وعلق ليس بدون ابن عمر في الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فل اسود الح فدر النقیر و عبداللہ عبداللہ فصقت الزائیان <الْأَوْزَعِي> ابن اوینا کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سفیان ابن اوینا بڑے مشہور طب تابعین میں ہیں اور ان کو بھی امامت کا درجہ حاصل ہے یہ بھی امام سمجھے جاتے ہیں فقہ میں اور حدیث میں اور امام بخاری سفیان ابن اویانا سے روایتیں لیتے ہیں بڑے معتبر ہیں تو سفیان ابن اوجینا سے روایت ہے کہ ابو حنیفہ اور اوزائی امام اوزائی امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے معاصر ہیں اور بڑے مشہور امام ہیں میں جس وقت امام حنیفہ کی سیرت بیان کر رہا تھا اس وقت امام اوزائی کا میں نے ذکر بھی کیا تھا تو ابو حنیفہ اور امام اوزائی مکہ میں جو ایک جگہ ہے دار تین وہاں دونوں کا اجتماع ہوا دونوں کی ایک، مطلب یہ ایک ملاقات ہوئی امام اوزائی نے امام اب کو کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں رقو اور کو جاتے وقت اور رقو سے اٹھتے وقت نہیں اٹھاتے یہ امام اوزائی نے بات کہا امام اوزائی بڑے محدث بڑے فقی انہوں نے یہ اعتراض کیا امام بنیفا پر امام اب نے کہا کہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کے اٹھانے کے سلسلے میں کوئی چیز صحیح طور پر ثابت نہیں یعنی ان کے نزدیک وہ ہے وہ بات صحیح نہیں ہے جو ان کے آپ کے تعلق سے کہی جا رہی تو امام اوزائی نے کہا کیسے صحیح نہیں ہے مجھ سے ظہری نے اور زہری نے سالم سے اور سالم نے اپنے والد یعنی عبداللہ ابن عمر سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے اور رکوع کے وقت میں بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت میں بھی یہ بات ذہن میں رہے محدثین کے یہاں یہ صنعت جو ہے بہت معتبر ہے اس کو گولڈن چین کہا جائے راویوں کا جو ایک سلسلہ ہے جو امام اوزائی پیش کر رہے ہیں زہری ان عن سالم عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گولڈن چین ہے تو یعنی بحیثیت راوی کے محدثین ان کو بہت معتبر قرار دیتے ہیں امام زہری کہتے ہیں کہ تم کیسے کہتے ہو میں جو حدیث لا رہا ہوں یہ تو گولڈن چین کے سے آئی ہوئی ہے تو جب زہری اور سالم عبد عبداللہ ابن عمر یہ سلسلہ جب آئے محبصین کی تو وہ حدیث آنکھ بند کر کے قابل قبول ہے تو اس حدیث سے جب یہ بات ثابت ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ امام ظہری کا تھا جواب اب امام حنیف کا جواب کیا ہوا امام او حنیفہ نے فرمایا کہ حماد مجھ سے حماد نے حدیث بیان کی اور وہ ابراہیم سے اور وہ القامہ سے اور اسی طرح سے اسود نے اپنے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے سوائے نماز کے شروع کرنے کے وقت اور اس کے بعد دوبارہ وہ پھر نہیں کرتے تھے تو امام اوزائی نے کہا میں تم سے زہری ان سالم ان ابی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ مجھ سے حماد اور ابراہیم تو مطلب یہ کہ میں گولڈن چین والی حدیث لا ہوں تم کون سی لا رہے ہو یہ امام اوزائی نے اعتراض کیا امام ونیفہ فقط جواب یہ ہے حماد زہری سے زیادہ تھے اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور علقمہ جو ہیں وہ ابن عمر سے فقہ میں کچھ کم درجہ نہیں رکھتے اگرچہ ابن عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی اور ان کے جو ہے صحبت کی فضیلت تھی بے شک لیکن جہاں تک اور اسود کا تعلق ہے ان کے بہت سے فضائل ہیں اور عبداللہ ابن مسود جو ہیں وہ عبداللہ تو عبداللہ ہے یہ سن کر کے امام اوزائی خاموش ہو گئے یہاں مسئلہ جو ہے بہت بنیادی چیز ہے یہ صرف تدبیر کہیں کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک اصول سامنے آتا ہے اور یہ اصول بہت اہم ہے ہم لوگ خاص طور پر آج یہاں سے بات کو میں لے کر چلتا ہوں کہ سکھا کے جو ماہرین ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے ان کی کوئی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے سر میں بھی بھیجا آپ کے سر میں بھی بھیجا میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں میں بھی یہ نتیجے نکال سکتا ہوں آپ بھی نکال سکتے ہیں ہم بھی حالات کا جو ہے کیا نام ہے ایوالویشن اور ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ میں بھی ایک مسرانہ بیان کر دوں یا نہ سمجھ لوں یہ ہے آج ہم لوگوں کی سوچ بوجھ اور جبکہ میں عربی بھی جانتا ہوں میں اردو بھی جانتا ہوں میں انگلش بھی جانتا ہوں میں پچکو بھی جانتا ہوں میں میں ساری زبانیں جانتا ہوں اس کیا وجہ ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا یہ ہے آج کی سوچ یہ محدثین کے یہاں میں نے ابھی کہا کہ ان کے یہاں روایت کو جانچنے کی ایک صورت ہے محدثین کے یہاں اور وہ یہ کہ جو راوی ہے وہ معتبر ہے کہ نہیں معتبر ہونے کے مانا کیا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا اس کو کبھی بھول نہ ہوئی ہو اس نے کبھی راویوں کا نام بیان کرنے میں یا الفاظ کو نقل کرنے میں کبھی اسے اس بھول چوک اور خطا نہ ہوئی ہو یہ ہے معتبر لہذا جو ایسا راوی ہوگا اس کی حدیث کو لے لیں گے اور اس کو معتبر کہیں گے لیکن امام ابوانی فرحمۃ اللہ علیہ دوسرا اصول سامنے لا رہے ہیں اور اصول یہ ہے کہ راوی کا جہاں سچا ہونا اور جس کو میں نے وہ لفظ کہا ہے کہ خطا نہ کرنا بھول نہ ہونا اس کے لیے ایک لفظ عربی میں آتا ہے اطخان ہونا کہ وہ صدوق بھی ہے سچا ہے اور متقن بھی ہے کہ اس سے بھول چوک کبھی نہیں ہوئی جتنا یہ اہم ہے اس سے اتنا ہی زیادہ بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے وہ راوی فقیر بھی ہے کہ نہیں دیکھیے فقی اور غیر فقی میں میں ایک فرق بتاؤں راوی کہ سچا ہونا الگ چیز ہے اور اس کا فقی ہونا الگ بات ہے یعنی سچا ہونے کے معنی تو یہ ایک بچے نے جو ہے مجھے آ کر کے ایک واقعہ سنایا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑا آدمی اس واقعے کی ساری تفصیلات واقعے کو بھی دیکھے گا اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں ہیں کیا ایلیمنٹس ہیں اور کیا اس کے کیا اس کے مطلب یہ کہ مؤثرات ہیں ان سب چیزوں پر وہ نظر کر کے اب وہ جو واقعہ آ کے بیان کرے گا ظاہر ہے کہ بچے سے مختلف ہوگا بچے نے تو صرف جو دیکھا واقع بیان کر دیا لیکن ہم کو پھر محنت کرنی پڑے گی نتائج نکالنے میں اس واقعے سے اور ایک بڑا آدمی جب آ کر اس واقعے کو بیان کرتا ہے وہ سچا ہو واقعہ بھی بیان کرے گا اور وہ اس طرح بیان کرے گا کہ اس واقعے کے پیچھے کیا چیزیں کام کر رہی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. اس کو یہ دوسرا آدمی جس طرح کہتے ہیں سکھ اس کو کہتے ہیں, فق, اس کو کہتے ہیں تو راوی سچا ہو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے راوی متقن ہو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر راوی فقیر ہے تو پھر اس روایت کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھئے صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ فضیلت مشترک ہے کہ یہ صحابی ہیں صحابی صحابی کے اندر بیتبار صحابی کے کوئی فرق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں جس کو ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مل گئی اس کو ساری دنیا کے انسانوں پر علاوہ صحابہ کے ان کو فضیلت حاصل ہوگی سارے اولیاء سارے بزرگ جتنے بھی درجہ آپ قائم کر لیے سب اس سے نیچے رہیں گے صحابی سے یہ فضیلت ایک الگ چیز ہے لیکن صحابہ کے اندر آخر کس وجہ سے آپ ابو بکر کو سب سے افضل کہتے ہیں کیا وجہ ہے آخر ان کا انتخاب خلافت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کیا صحابہ نے کیوں کیا صرف اتنا ہی تو نہیں کہ سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع ملا اس لیے ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے یہ بھی ترجیح کی ایک صورت ہے لیکن بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسائل شریعت کے سب سے زیادہ عالم تھے جس کو کہتے ہیں تفق ان کے پاس سب سے زیادہ تھا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بھائی ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں اور میرے دو وزیر ہیں ابو اور عمر اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو بکر صدیقی کو اپنا امام بنایا جا نشین اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سن ہجری میں جبکہ مکہ فتح ہو گیا حدود اسلامی میں داخل ہو گیا خود مناسب نہیں سمجھا حج کے لیے جانا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا خانہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے خانہ کے ایک اور مسلحت یہ تھی جس کا تقاضہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا جائے وہ مسلحت کیا تھی وہ مسلحت یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری انمشر فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامهم حضا مسرکین جو ہیں وہ ناپاک ہیں لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بنا ہے یہ آیت اتر گئی توبہ کی تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ حج یہ جو حج ہو رہا ہے سن نو کا چونکہ سن آٹھ میں مکہ فتح ہوا اور سن نو کے حج سے پہلے یہ آیت اتری ہے تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ جو حج کے موقع پر جبکہ تمام عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے اس وقت یہ آیت کے مطابق اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ سال کوئی مشرک اور کافر جو ہے وہ حج میں نہیں آئے گا اور کوئی ننگا طباہ بھی نہیں کرے گا چھ صاحب یہ اعلان کرنا تھا اعلان بڑا اہم تھا پورے عرب کے اندر جو ہے ایک انقلاب لانے والی بات تھی سوال ایک, ایک بنیادی ایک اعلان ہو رہا حکومت کی پالیسی سامنے آ رہی ہے تو اب کوئی بھی آ کر کھڑو کر اعلان کر دے کون مانے گا اس کو جبکہ وہاں عرب کی تو عرب کے لوگوں کی ناک بڑی اونچی ہوا کرتی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحج بنا دیے گئے اور آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ اعلان کر دینا لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم عرب کا ایک دستور ہے اس کے لحاظ سے آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہونا چاہیے جو یہ اعلان کرے تو وہ اعلان آپ کی طرف سے سمجھا جائے گا کیونکہ آپ کے خاندان کا ایک فرد ہو تو آپ نے اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تم ساتھ جاؤ گے اور تم اس اعلان میں کرو گے ابو بکر کے زیر زیر امامت ابو بکر امام رہیں گے ابو بکر امیر الحج ہوں گے ان کے زیر امامت تم اعلان کرو گے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں تو مسئلہ یہ تھی حضرت علی کو امیر الحج بنا دیا جاتا لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امیر الحج بنا دیا جاتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے بعد از نبی وہ فضیلت جو ہے اس پر پردہ پڑ جاتا اس لیے جتنے موقع ایسے ہو سکتے تھے کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت کو لوگ سمجھ سکیں اور اس استحکاب کو وہیں وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا انتخاب فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اونچ گرا ہوا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ تمام صحابہ میں ابو بکر نمبر ایک عمر نمبر دو عثمان نمبر تین علی مرتدا رضی اللہ عنہ اس لحاظ سے نمبر 4 پر جو ترتیب ہے تو فقہ بنیاد پر ہے یہ تمام خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ یہ فقہائے صحابہ میں ہیں، اسی واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ راشدین المحدین تم پر لازم ہے میری سنت لینا اور میرے خلفائے راشدین کی اور راشدین کا لفظ بھی لائیں اور المہدین کا راشد تو اس کو کہیں گے جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہو صحیح بات بتلانے والا ہو صحیح رہنمائی کرنے والا ہو وہ راشد ہے اور المہدی اس کو کہیں گے جو خود ہدایت پایا وہ ہو تو دونوں وصف ان خلفہ کے اندر موجود ہیں خود بھی حق پر قائم ہیں اور دوسروں کو بھی حق پر لانے والے ہیں یہ اوصاف ان خلفا کے ہیں تو اسی بات سے کیا ہوا کہ ان خلفاء راشدین میں سے جس نے بھی کوئی مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے لا کے رکھا سب نے آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ تلاوی کی نماز کا مسئلہ ہے تلاوی کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دو رات زیادہ زیادہ تین رات کیونکہ روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ دو دن یا تین دن ثابت ہے مسجد کے اندر آ کر پڑھنا اس کے بعد آپ گھر بیٹھ گئے آپ نے نہیں مسجد میں آ کر پڑھی نماز اور آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر تمہارا شوق ذوق اسی طرح تو کوئی حسن و فرض ہو جائے تمہارے اوپر یہ نماز تو آپ رک گئے اس کے بعد قطن ثابت نہیں ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز کا پڑھنا پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ چلا گیا وہ بھی اسی طرح گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا کب کی بات ہے شروع کی ہے درمیان کی ہے کب کی نہیں معلوم لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن ادھر متوجہ ہوا کہ بجائے تھے کہ لوگ الگ, الگ الگ نماز پڑھیں کیوں نہ ان کو ایک جماعت کی صورت دے دی جائے کہ ایک امام ہو بقیہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دے دیا ایسا ہو کسی صحابی نے انکار نہیں کیا جبکہ کہ آپ جانتے ہیں کیا یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جاہو جلال کوئی ایسا تھا تھے صاحب جلال مگر جو عمر وہ تھے کہ جب وہ ایک حکم مسئلہ بتلا رہے تھے اور ایک بات کہہ رہے تھے تو ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر تم نے خلاف شریعت کوئی بھی کوئی بات کی ہم تم کو سیدھا کر دیں گے اور تمہارے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں میرے جیتے جی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو مجھے سیدھا رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ کوئی غلط بات کہیں اور غلط اس, اس غلطی پر سب لوگ راضی ہو جائیں اس کا امکان اس زمانے میں نہیں تھا تو تراوی کا مسئلہ معلوم ہوا کہ صحابہ نے سمجھا کہ حضرت عمر جو کچھ فیصلہ کر رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنے کا شریعت کہ روح سے حق ہے یہ خلیفہ راشد اور فقی اچھا صاحب آگے چلیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے ان سے پہلے جمعہ کے لیے صرف ایک اذان تھی جو آج کل ہمارے یہاں مثلا ایک بجے اذان ہوتی ہے جو پہلی اذان کہلاتی بس وہی ایک اذان نہیں, وہ, وہ نہیں بلکہ دوسری جو, جو خطیب کے سامنے ہوتی جس وقت خطیب منبر پر پہنچ جاتا ہے اور اس وقت جو اذان ہوتی وہی ایک اذان تھی ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اسی حالت میں گزرا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا حضرت عثمان کا زمانہ ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر پہلے اور ایک ادان ہونی چاہیے اور وہ مسجد کے اوپر ہونی چاہیے کسی جگہ تاکہ مدینے کے اندر دور دور تک یہ اطلاع پہنچ جائے کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا مسلحت یہ تھی کہ اب آباد آبادی بڑھ گئی ہے گھنی آبادی ہو گئی ہے اب شور غوا آبادی کے اندر زیادہ ہے تو اب لوگوں کو دور سے آنا ہے تو ان کو اطلاع ہو جانی چاہیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو چل کر آ جائیں گے خطبے کیمان نم... آ... آ... کی پر اگر قناعت کر لی جائے تو بعض لوگوں کا خطبہ چھوٹ سکتا ہے حضرت عثمان نے ایک اذان کا اضافہ فرمایا اور چلیے وہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت عمر کا جاؤ جلال تھا حضرت عثمان تو بڑی نرم طبیعت کے تھے سمجھ میں جس کا جو منہ میں آتا تو کہہ دیا کرتا تھا اور کر لیا کرتا تھا لیکن جب حضرت عثمان نے یہ فیصلہ فرمایا کسی نے بھی صحابی اور غیر صحابی حالانکہ وہ فطروں کا زمانہ تھا حضرت عثمان نضی اللہ عنہ کی سیاست سے اختلاف کرنے والے اختلاف کر رہے تھے لیکن جب مسئلہ شریعت کا آیا تو کسی نے یوں نہیں کہا کہ عثمان کو یہ کہاں سے حق پہنچ لیا؟ سب جانتے تھے کہ عثمان فقہ صحابہ نہیں. میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فقہ جو ہے وہ بڑی اہم بات ہے صحابہ کے اندر بھی صرف انہی کے مسئلہ بتلانا جو ہے صحابہ کے نزدیک قابل اعتبار سمجھا جاتا تھا جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا تھا جن میں چاروں خلفاء بھی ہیں جن میں معاذ ببن جبل بھی ہیں جن میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں رضی اللہ عنہ یہ حضرات وہ تھے جن کو فقائے صحابہ میں کہا جایا کرتا تو عبداللہ ابن عمر بھی اس میں ہیں لیکن عبداللہ بن مسعود کی خصوصیت یہ ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ آیا کہ تمام صحابہ میں ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ بلا اجازت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں جب اور جائیں ان کو باقی اور کسی کے تو مجال نہیں تھی اور کسی کے مجال نہیں تھی باہر کے لوگ تو آ کر باہر بیٹھا کرتے تھے اور انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور ہم آپ سے کوئی بات پوچھ لیں لیکن عبداللہ بن مسعود کو یہ اجازت تھی کہ وہ بے تکلف آئیں اور جائیں تو عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کو اتنا قریب سے اور اتنے طویل عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور آپ کے مسائل سننے اور آپ کے عمل کو دیکھنے کا اور بڑے اپنے سکھا کے ساتھ بصیرت کے ساتھ موقع ملا اوروں کو نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر یہ فرمانا کہ عبداللہ کا کوئی مسئلہ بتلا دینا میرا مسئلہ بترانا یہ تو بڑی اہم بات ہے تو امام ابو حنی فرحمۃ اللہ علیہ اسی واسطے اپنے فقہ کے اکثر مسائل کی تقریباً اسی فیصد مسائل کی بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فقہ پر رکھتے ہیں تو یہ ایک اصول سامنے آیا کہ بے شک راوی کا معتبر ہونا بہت اہم ہے سچا ہونا متقن ہونا لیکن اگر راوی فقی ہے تو پھر اس روایت کا درجہ اور روایتوں سے بہت بڑھ جاتا ہے یہ جب دلیل دی امام ونی فا نے امام اوزائی خاموش ہو گئے تو معلوم ہوا کہ امام اوزائی نے بھی اس اصول کو تسلیم کر لیا جو امام بونیپا نے سب سے پہلے سامنے لا رکھا تھا امام اوزائی کے ذہن میں وہ اصول اس وقت نہیں تھا وہ صرف راوی کے معتبر ہونے کو اہمیت دے رہے تھے لیکن امام بونیپا نے جب دوسرا اصول سامنے رکھا تو اپنے وقت کا ایک امام جو ہے وہ خاموش ہو گیا یہ ہے وہ صورت کے ٹاپو میں رہنے والا بھی چاند کی صورت دیکھ کر بتا دے گا آج فلانی تاریخ اسی واسطے اسلام نے سولار کیلنڈر کو چھوڑ کر کے لونار کیلنڈر اسی واسطے رکھا ہے کیونکہ اسلام یونیورسل مذہب ہے اور ہر زمانے کے اندر ہر جگہ سہولتیں یکساں کبھی نہیں رہی ہیں سمجھ میں اور یہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ آپ کے واسطے سسٹم دوسرا ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور ان کے واسطے سسٹم دوسرا ہونا چاہیے کہ یہ بے پڑھے لکھے ہیں آپ کے واسطے سسٹم دوسرا ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ مالدار ہیں ان کے واسطے سسٹم دوسرا ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ غریب ہیں یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ مالداروں کے یہاں تو پہلی تاریخ ہوگی غریبوں کے یہاں بھی تینس ہی تاریخ پڑی ہے یہ نہیں ہوگا اسلام اس طرح کے نظ... واحد باتیں نہیں کرتا ایک نظام بنا دیا اور اس... وہ سب کے لیے آسان ہے لکھے پڑے ہوں یا بے لکھے پڑے ہوں وہ سب اس نظام کو فالو کریں گے عجیب بات ہے کہ جو لوگ آج آ, کیا نام ہے آ, اس کے کم نہیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ صاحب اتحاد مسلمانوں میں اتحاد ہوگا بھائی کیسے ہوگا کیلکولیشن پہ آ جائیے بھائی کیوں آ جائیے اس لیے کہ بہت ترقی کر لی ہم نے بھائی تم نے ترقی کی کشمیر میں تو ترقی نہیں ہوئی افریقہ میں تو ترقی نہیں وہ اگر نہیں ہوئی تو وہ اپنا کر لیں ہم اپنا کر لیتے ہیں اس لیے ہم نے ترقی کر لی پھر اتحاد کہاں ہوا سمجھ اگر تم نے ترقی کر لی تم اپنا نظام الگ بنا لو اور تم مانتے ہو کہ مثلا افریقہ اور کشمیر میں مثلا ترقی نہیں ہوئی وہ اپنا نظام الگ بنا لیں تو پھر وہ جو تم نے دعویٰ شروع میں کیا تھا کہ اتحاد وہ کہاں سے گیا سونے آیا میجارٹی دنیا میں سہولتوں سے محروم ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ رہے گی میجارٹی پر جو رول نافذ ہو سکتا ہو اسلام اس کو لے یا مینارٹی پر جو, جو, جو, جو لے سکتی ہو اسلام اس کو لے کیسی موٹی موٹی باتیں ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھتے چاند کو جب اسلام نے لیا ہے آخر سورت کو کیوں چھوڑا اگر حساب پر بنیاد رکھنی ہوتی تو حساب سورت کا حساب تو بہت پہلے سے چلا جا رہا تھا کیا خرابی تھی کیا گنا تھا کہ صورت کا کیلنڈر لے لیتا اسلام لیکن اسلام نے اس طرح لیا ہے کہ آج بھی تمام چکھ کی کتابوں کے اندر یہ تصویح موجود ہے عدت کا حساب کیسے لگے گا سن میں کوئی عورت عدت گزار رہی ہے حساب چین پہ لگے گا سارے فکا اس پر متفق متفق ہیں سارے فکا کہ سولار کیلنڈر کے حساب سے نہیں لونان کیلنڈر سے چلے گا چاند کے حساب سے چلے گا تو معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کا اظہار کر دیا کہ ہم نے چاند اور سورج جو ہے وہ ایک حساب سے رکھیں معلوم ہوا حساب دونوں سے چل سکتا ہے مگر اسلام نے چاند کو لیا ہے سورج کو چھوڑ دیا اس کی جو بھی حکمتیں ہے اب اگر ہم وہ حساب جو چاند پر ڈالنا چاہیں تو پھر سوال یہ کہ پھر صورت کا جو پہلے سے بنا ہوا کیلنڈر تھا اس میں کیا خرابی آ رہی ہے اس کو لے لیتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی تھی اس زمانے میں اس پرانی جو ہے وہ اتنی ترقی نہیں کر سکی تھی آج بہت ترقی کر رہی ہے اس واسطے سے چونکہ وہ امید ہے اور ہم جہاں بڑے فاضل ہیں تو اب امی جو تھے ہم ان کے ان کے نظام پہ کیسے چلیں گے ہم تو بڑے فاضر ہو گئے میں کہتا ہوں کہ فاضر کہنے والا جو ہے اپنے آپ کو وہ اتنی بات نہیں سمجھتا کہ اس زمانے کے اندر اسٹرانمی چاند سے متعلق کہ چاند کب پیدا ہوگا کنجنکشن کب ہوگا آج جتنا پرفیکٹ ہے آج سے آٹھ ہزار سال پہلے بھی اتنا ہی پرفیکٹ تھا پوچھ جا کر اسٹرانمی سے اتنا ہی پرفیکٹ کیا چیز کہہ رہا ہوں کنجنکشن یعنی چاند اور سورج اور زمین جب ایک لائن میں آ جاتے ہیں اور چاند جب نظر نہیں آتا اور اس کے بعد جب وہ حسابی لحاظ سے اب آگے بڑھتا ہے اس کا نام ہے وہ جس کو نیو مون کہتے ہیں وہ کنجنکشن جو ہے وہ اس کو عربی میں محق کہتے ہیں میم خیقاف اور انگلش میں اس کو کنجنکشن کہتے ہیں ہمارے یہاں پتہ نیو مون کا لفظ یہ حساب نیو مون کب ہوگا یہ ہزاروں سال سے پوچھ لیجیے پر پرفیکٹ کوئی اس میں چینجنگ آج نہیں آئی رہ گیا یہ چاند کب دکھائی دے گا وہ تو نہ آج بتا سکتے ہیں نہ پہلے کبھی کسی نے بتایا نہ آج بتا سکتے ہیں آج بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کو کبھی امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا کوئی سداوی نہیں تو پھر کیا ہوا جتنی اس سائنس نے آ... مطلب کنجنشن کی حد تک جتنا آج پرفیکٹ ہے اتنا پہلے تھا اور رویت جو ہے اس واسطے کی رویت کو کیسے بتائیں گے فاگ ہے بادل ہے خدا جان دھول دھمکا ہے کیا کہ کچھ ہو سکتا ہے کون بتائے گا کب بادل آ جائے گا نہیں ہو سکتا کیا آپ کے کمپیوٹر نہیں بتا دیتے کے ساتھ شکاگو میں کل شام کو جو ہے برف پڑ گئی وہ شام بھی چلی گئی رات بھی چلی گئی وہ تو پرسوں دوسرے پرسوں صبح کو پڑ رہی یہ کیا ہوا سویا اگر حساب آپ کا اتنا پکا ہے تو یہ غلطی کیوں ہو گئی رات دن ہوتی کہتے ہیں کہ بھائی ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے اس نے روکو رکھو موڑ لیا وہ ان ایکسپیکٹڈلی ہو گیا بھائی تمہارے اپنے حساب سے ان ایکسپیکٹڈلی ہے لیکن اللہ سبحانہ وہ بتا رہے ہیں وہ کوئی نہیں جان سکتا اس کو یہی صورت ہے چاند کی کہ چاند جو ہے اس کے اور تمہارے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی اس کو کون بتایا گا کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے یہ رکھا کہ اظہار آئی تم رسوم و اظہار آئی تم فخر جب تم اس کو دیکھ لو روزہ شروع کر دو جب تم اس کو دیکھ لو چھوڑ دو اس میں کیا پریشانی ہے اگر اس میں پریشانی ہو رہی ہوگا نا صاحب بالکل نہیں دیکھ سکتے تو, تو مصیبت ہے کہ بھائی چلو بھائی کوئی اور لیکن جب سب سے آسان راستہ یہی ہے دیکھ لو شروع کر دو اور دیکھ لو کھول دو اچھا بھائی تیس تو یہ بھی کہہ دیا کہ تیس کے اکتیس نہیں ہوتے جب تیس دن پورے ہو گئے تم اگلا دن جو ہے پہلے کر لو کتنا آسان تھا تو کہتے نہیں نہیں صاحب یہ بہت مشکل ہے یہ آسان ہے اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے مشکل کو آسان کہنا اور آسان کو مشکل کہنا تو وہ تو وہی وہ ہوا کہ جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کہ بس وہی وہ ہے تو یہ اصل مطلع ہے تو فرمایا کہ ول کام اور چاند جو ہے ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے پھر کھجور کی پرانی شاخ کے جیسا ہو جاتا ہے فرما لشم سغیلہ انت نکل قمر نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا دب پکڑے یعنی پہنچا ہے مطلب کیا کہ اس کے اس کے ٹریک میں گھس جائے نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ بھئی وہ چاند کی روشنی اور چاند کی جو ہے وہ موسم وہ سارے متاثر ہوں گے اس کا اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا اور ول النہار اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو حساب مقرر کر دیا اس سے پہلے رات آ گئی اس سے پہلے دن آ گیا بلکہ دن اور رات کا جو ٹائم ٹیبل مقرر ہے اس میں ایک منٹ کا فرق نہیں آتا اور فرمایا وہ کلفی فلکی یس یہ کس طرح سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے فلک میں اپنے مدار میں تیر رہا ہے یہ لفظ یس کے قرآن نے کہا ورنہ تو صاحب یونان کے جو فلسفی تھے وہ تو یوں کہتے تھے کہ چوتھے آسمان پہ تو وہ ہے تیسرے آسمان پہ وہ ہے پانچویں پہ وہ ہے وہ آسمانی کہے چلے جا رہے تھے سمجھنے وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کے اندر پوبس ہے جس طرح سے یہ ٹیوب اس کے اندر چھت کے اندر لگی ہوئی ہے تو لوگوں کا تصور کیا تھا پہلے کہ چاند اور سورج اسی طرح سے آسمانوں سے چکے ہوئے ہیں قرآن نے آ کر کہا یس سباہ یس بہ کہتے ہیں جیسے پانی کے اندر کوئی چیز تیر جائے ہوا کے اندر جس طرح کوئی چیز تیر جائے معلوم ہوا کہ یہ کسی آسمان سے جڑے ہوئے نہیں ہے بلکہ یہ فضا کے اندر اللہ سبحان تعالیٰ نے جس طرح سے ایک جاندار چیز کسی سیال لیکوڈ چیز کے اندر تیر جاتی ہے اس طرح چاند اور سورج تیر رہے ہیں یس بہو اور پھر وہاں ٹریک بنا رکھا سو میں اس میں کہ ادھر چلے نہ ادھر چلے لائن اس کے ہائی جہازوں کے ٹریک, ٹریک بنے ہوئے ہیں لیکن آپ یقین کر لیں کہ دس دس ایک ایک دو دو میل کا فاصلہ فرق پڑ جاتا ہے ایک ایک دو دو میل کا فرق پڑ جاتا ہے بلکہ اور اس سے زیادہ بن جاتا ہے پھر اس کو وہ اینگل ٹھیک کرنا پڑتا ہے سو میں لیکن اللہ سبحانہ وہ تارا نے یہ نہیں رکھا ارے وہ سورج سے ادھر کے لگے پکڑو پکڑو پکڑو یہ نہیں ہوتا سونے اس کا ایک, ایک ٹریک ہے فضا کے اندر ہے اور اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا ہے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراعت اس کی ہی کراط ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شخص نے نبی کریم اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے قرآن شریف کی قراعت کی تو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس روک دیا اور روایتیں آگے, آگے تک آ رہی ہیں ایک مسئلہ ہے بڑا مارکت الہرا حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں مارکت العرا اس لحاظ سے کہ گرما گرمی دلائل کی ہے اور نہ تو دو لفظی بات ہے مگر یہ کہ دلائل کی اتنی بھرمار ہر ایک نے کی ہے اپنے اپنے مسلک کے لیے تو اس کو ہمارے یہاں مدرسوں کے میں بڑے مارکت العرا مسلوں میں سمجھا جاتا ہے فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے اس لحاظ سے مسئلہ ہے جب جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو تو امام کے پیچھے قرآن شریف پڑھنا مقتدی کا اس میں اختلاف ہے شوافے کا کہنا یہ ہے کہ زہری نماز ہو یا سری نماز ہو زہری نماز جیسے کہ فجر ہے مغرب ہے اور عشاء ہے اور سری نماز جیسے ظہر ہے اور اثر ہے یعنی جس میں پڑھنا آہستہ ہوتا ہے تو شفافیہ کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ ہر نماز میں امام بھی پڑھے گا مختدی بھی پڑھے گا یہ بحث میں پہلے بھی کر چکا ہوں جہاں فاتحہ کا مسئلہ آیا تھا کہ ان کے یہاں دلیل یہ تھی کہ لا صلات اللہ صلاح طلّہ بفاتیہ حصل کتاب بغیر سور فاتحہ پڑھے نماز نہیں لہذا جب نماز نہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ قرآن شریف کو پڑھنا ہے چاہے وہ مختدی ہو چاہے امام ہو چاہے منفرد ہو ان کے ہاں تو یہ دلیل ہے مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ جہری نماز اگر ہے تب تو مختدی کو نہیں پڑھنا اور سری نماز ہے تو اس میں مختدی کو پڑھنا ہے امام احمد رحمتہ اللہ علیہ مالکیہ کے ساتھ ہیں البتہ وہ ایک چیز اور اضافہ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر جہری نماز ہے مگر مختدی امام سے اتنے فاصلے پر ہے کہ امام کی قرآد کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تو بھی مختدی پڑھ لے گا. یہ ہے امام احمد کا کہنا حنفیہ کہتے ہیں کہ چاہے نماز جہری ہو کہ سری ہو کیسی بھی نماز ہو جماعت کے ساتھ جو نماز ہو رہی مختدی کو کچھ نہیں پڑھنا ہے کوئی نہ صورت پڑھنی ہے نہ صورفاد پڑھنی یہ ہنفیہ کا مسئلہ ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنارے پہ نام ہیں اور دوسرے کنارے پہ ہیں بیچ میں ہیں مالکی اور یوں کہہ سکتے ہیں انہوں نے تقسیم کر دی جہری اور شری نماز جہاں تک شفافے کا مسئلہ ہے میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ان کے پاس دلیل ہے یہ ایک تو یہ کہ فخر ماتیسر امین القرآن قرآن شریف میں جو ہے نماز کے لیے کہا گیا کہ جب نماز تم پڑھو تو جو کچھ میسر ہو وہ قرآن شریف پڑھو پڑھنا حکم عام ہے دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلید ہے لا صلاح اللہ وفاطیۃ الکتاب تو لہذا ہر ایک کو پڑھنا ہے انفیہ کیا کہتے ہیں اچھا مالکیہ کیا کہتے ہیں مالکیہ کے پہلے دلید لینے پھر انفیہ کے لانے مالکیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو جمع کریں گے یعنی یہ کہ جو حدیث ہے کہ لا لاصلاۃ اللہ وفاطیہ الکتاب ہم اس کو بھی سامنے رکھیں گے اور قرآن شریف میں جو یہ فرمایا گیا کہ ازاک القرآن و لہو وانسو لال لگن جو قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور توجہ کے ساتھ سنو قرآن کو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس آیت کو بھی ہم سامنے رکھیں گے صاحب اس آیت کے بارے میں یہ بات میں بتلا دوں اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے شروع سے لے کر آج تک کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری اِذَا القرآن الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا و انسطم لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے نماز کے تعلق سے دراصل نماز میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو سنو خاموش و امام احمد بھی اس کو فرماتے ہیں اجماع ہے اس پر ابھی بڑا تعجب اس کا ہوتا ہے کہ آج جو ہے فورٹین سنچری بلکہ پندرہویں صدی شروع ہو چکی ہے نا بھائی تو چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی بعض آج کل وہ لوگ جو مشکل سے نماز مسجد میں پڑھنے آتے ہیں ایسے بڑے بڑے مستحد ہو گئے ایک صاحب نے ابھی تم سے یہاں کسی نے کہا کہ, کہ ویخ صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں اگر قرآن سے پڑھا جا رہا ہو تو سننا ہوئے تو ایسا ہے کہ وہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ امر مستحب ہے کر لو تو اچھا نہیں کرو تو نہیں کہاں سے یہ بات نہیں کسی کا, کس کا ہے ہاں یہ تو عجیب بات یہ ہے کہ شواف مالکیہ حنابلہ حنفیہ محدثین فکہ مفسرین صاحب تو کہتے ہیں کہ واجد اور آج جو ہیں وہ ایسے آدمی بھی میں جس لیے کہ صاحب انہوں نے عربی آتی ہے یا عربی زبان ان کی اپنی زبان ہے وہ مستحد بن جائیں ہم سمجھنا پڑے زیادہ واجب کے واسطے نہیں سب کا اتفاق ہے وجو کے لیے ہے یہاں تک کے مسائل نکالے گئے ہیں فقر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مثلا یہاں مسجد کے اندر اس تو یہ کہ اس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے سب کو معلوم ہے ٹائم ٹیبل میں آتا ہے کہ فرانے وقت میں مسجد میں یہ تفسیر ہوگی قرآن شریف ہوگا اس کی تفسیر ہوگی سب کو پتا تو لہٰذا یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی لیکن اگر بغیر کسی اناؤنسڈ پروگرام کے کوئی شخص زور زور سے قرآن سے ہی پڑھنے لگے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ یا تو نماز پڑھ رہے ہیں یا مثلا کتابوں کا اسٹڈی کر رہے ہیں دینی کتابوں کی یا مان لیجئے سو رہے ہیں اب ان فکا یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے سننا مشکل ہو رہا ہو اس قرآن شریف کا جو زور سے پڑھی جا رہی ہے پڑھنے والا گنہ گار ہوگا یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کتاب کیوں اس واسطے کہ اس کے قرآن جو قرآن زور سے پڑھ رہا ہے تو دوسرے پر واجب ہو جاتا ہے اور وہ واجب ان سے چھوٹ رہا ہے جس کا سبب یہ بن رہا ہے اس کو مسجد میں آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے تھا ایسی جگہ پر جہاں دوسرے لوگ موجود ہیں اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے اسی لئے گھروں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے مسجدی کی بات نہیں گھروں کے اندر بھی گھر میں ہم قرآن شریف پڑھیں اس طرح عورتیں اپنا وہ بیچاری اپنا کام کر رہی ہیں باتیں کر رہی ہیں اب ظاہر ہے کہ سب کے سب ہاتھ یاد رکھی ہوں بیٹھ کر تو نہیں قرآن شریف سن سکتے ہیں سمجھ میں آیا اگر وہ اپنے ہاں اگر اس پرو... پروگرام ہی یہ بنایا جائے کہ بھئی بیٹھو ہم قرآن شریف پڑھیں گے تم لوگ سنو گے ٹھیک ہے لیکن اگر ہر ایک کام کر رہا ہے تو فقہ کہتے ہیں کہ ہر کتنے زور سے مت پڑھیں آہستہ پڑھیں ورنہ تو یہ کہ پھر وہ گنہ گار ہوں گے اور اس گنہگار ان کے گنہگار ہونے کا سبب یہ بن رہا ہے یہ بھی گنہ گار ہو قرآن شریف پڑھنے کا ثباب تو الگ گیا گناہ اپنے دامن میں آئے آہستہ پڑھ لو تاکہ دوسرے گنہگار نہ ہو سارے مسائل نکالے گئے اس بنیاد پر کہ قرآن شریف جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا واجب ہے دوبارہ ایسے مشتین سے تو ہم لوگوں کو راست دن واسطہ پڑتا رہتا ہے کیا کہیں تنگ آ چکے ہیں جو بھی کچھ کہیے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں اس پر سب کا اتفاق ہے تو مالکیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہم جمع کریں گے جمع کی صورت کیا ہے کہ جب قرآن شریف زور سے پڑھا جا رہا ہو نماز میں تو ہم کہیں گے بھائی اس آیت کے مطابق خاموش ہو جاؤ مت پڑھو سنو اور جب آہستہ پڑھا جا رہا ہو قرآن شریف تو چونکہ آہستہ پڑھا جا رہا ہے اب سننا واجب نہیں ہے لہذا ہم کہیں گے پڑھ لو کیونکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ لا صلاط الا بفاتحت الکتاب کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے لہذا پڑھ یہ ہے مانکیت کہنا حنفیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں زیادہ ایسا لگتا ہے کہ عقل کا استعمال بھی کرتے ہیں روایتوں کو بھی سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کسی نہ کسی حالت میں تم سے حدیث تو چھوٹ رہی ہے جب آہستہ پڑھ رہا ہے امام اور اس وقت تم کہتے ہو مت پڑھو وہی زور سے پڑھ رہا ہے امام اور اس وقت تم کہتے ہو مقتدی سے کہ مت پڑھو تو حدیث چھوٹی ہی نہیں چھوٹی کیا تعمیر کرو گے اس وقت تم تم آیت کو لیتے ہو تو حدیث چھوٹتی حدیث کو, کو لیتے ہو تو آیت چھوٹتی اس کھیل کی ضرورت ہی نہیں حنافیہ کہتے ہیں پہلے جو دیکھنا ہے قرآن کو قرآن اصل ہے حدیث جو ہے اس کے بعد میں کیوں اس لیے کہ قرآن نمبر ایک اس لیے نہیں کہ یہ قرآن المیہ کا کہنا ہے اور یہ رسول کا کہنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے اگر اپنے اشتہاس سے کوئی بات کہی بھی تو دو ہی صورتیں ہیں اس اصول کو یاد رکھ لیجئے کیونکہ بڑی بیسک بات ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں نبی نے اگر اپنے اشتہاس سے بھی کوئی بات کی تو دو صورتیں ہیں یہ تو خطا ہوئی ہے یا بالکل صحیح کہا ہے خطا ہوئی ہے تو نبی سے نبی سے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر پردانی ڈالے رکھیں گے ڈیفینیٹلی لازمی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً باخبر کر دیں گے تم سے یہاں خطا ہوئی ہے اس کو کرکٹ کرو اگر خطا نہیں ہوئی ہے تو درست تم... تو وہ اللہ کی طرف سے یعنی مطلب یہ ہے کہ چاہے اللہ تعالی نے فرما دیا ہو یا اللہ نے اس کو کرکٹ نہیں کیا تب بھی اللہ کا فرمانا ہوا نا تو ہم جو کہ حدیث کا درجہ قرآن کے بعد اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کا فرمانہ ہے اور یہ رسول کا فرمانہ ہے یہ فرق اللہ رسول کے درمیان ہم نہیں کر سکتے لانو فر ریکو کیا وہ جو ہے نا کہ لان فر ان نہیں بہن اللہ ورسری وہ نُؤْمِنُ وبادی و نقفر <بِبَادِينَ> یہ اس سے منع کیا گیا کہ کفر کہا گیا کہ جو یوں کہا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور ایک کی بات کو لیتے ہیں دوسری بات کو نہیں لیتے ان کو کافر کہا گیا قرآن سورہ چھٹے سپارے کے اندر تو ہم یہ جو فرق ہے کہ صاحب حدیث اور قرآن میں کہ قرآن کا درجہ اوپر ہے حدیث کا درجہ نیچے ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا فرمان ہے وہ رسول کا فرمان فرق اس لیے ہے کہ قرآن پاک تواتر سے چلا آتا ہے یعنی ہر زمانے کے اندر ناقابل شمار لوگوں نے اس کو نقل کیا تواتر اور حدیث جو ہے وہ متواتر نہیں ہوگی وہ خبر واحد ہے یعنی ایک شخص روایت کرتا ہے اس سے دوسرا ایک شخص روایت کرتا ہے وہ بات الگ ہے کہ ایک روایت کو بعض دفعہ اور بھی صحابہ لے لیتے ہیں لیکن جب ایک شخص نقل کر رہا ہے تو وہ خبریں واحد ہے ایک آدمی کی خبر ہے ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی خبر جو ہے وہ خبر متواثر جس کو پورا جمنا غفیر جس کو بیان کر رہا ہو اس سے کم درجے کی ہوگی یہ بات ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے اس وجہ سے کم درجے کی ہے یہ میں حکم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں مسائل شریعہ جو نکالے جائیں گے ورنہ ویسے تو قرآن کا درجہ یوں بھی اونچا ہے کہ اس میں اللہ میاں کے الفاظ ہیں اس میں رسول اللہ کے الفاظ ہیں سمجھ رہا نہیں وہ بات الگ ہے میں حکم شریعے کے لحاظ سے بول رہا ہوں کہ جو حکم نکلے گا قرآن سے اس کا درجہ اونچا ہوگا جو حکم کے نکل رہا ہو حدیث سے اس کا درجہ نیچا ہوگا سمجھ یہ بات تو قرآن پاک کو جب لینا ہے انفیہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت کو ہم نے دیکھا تو اس میں مطلق دو لفظ آتے ہیں آپ بھی اس کو جانتے ہیں ایک ہے مطلق کے معنی یہ ہی ہوتے ہیں کوئی کنڈیشن اس میں لگی ہوئی نہ ہو کوئی قید اس میں نہ لگی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں متلق مثلاً آپ کہتے ہیں ہم کہیں کھڑے رہو اس کا مطلب کیا ہوا یوں نہیں کہا ایک منٹ دو منٹ چار منٹ صبح سے لے کر دوپہر تک دوپہر سے لے کر شام تک کچھ نہیں تو جب تک کہ دوسرا حکم نہ آ جا جائے اس کو کھڑے ہی رہنا ہے کیونکہ عام ہے یہ حکم اس کو کہتے ہیں متلق اور مقید کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی اس میں کنڈیشن لگا دی جائے کوئی قید لگا دی جائے مثلا میں کہوں کہ اس وقت تک کھڑے رہو جب تک کہ وہاں وہاں سے فلا صاحب نہ جائیں اب یہ, یہ ہے قید تو حکم دو طرح کے ہوتے ہیں یا مطلق ہوں گے یا مقید ہوں گے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہاں حکم عام ہے کہ نہیں اذا قریل القرآن جب بھی قرآن پڑھا جائے فسمی تو تم اس کو توجہ کے ساتھ سنو حکم عام ہے یعنی کہا کسی ایک حالت میں اور کسی حالت میں اسی واسطے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا اس پر اتفاق ہے کہ نہیں دیکھیں آپ فقح کی باتیں میں کہہ رہا ہوں اسی واسطے فقیر کا درجہ بہت اونچا ہے فق... وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ یہ آیت اتری ہے نماز کے اندر لیکن اس کا حکم صرف نماز کے لیے نہیں نماز کے باہر بھی اسی آیت کی وجہ سے قرآن کا سننا واجب ہے مانتے ہو کہ نہیں مانتے حکم عام ہے جب حکم عام ہے تو تم سرری اور زہری کی قید مت لگاؤ نماز شری ہو کہ جہری ہو ہر حالت میں مختدی کو جو ہے خاموش رہنا ہوگا کیونکہ فرمایا کیا ہے اے را قری القرآن فستمیو لہو خاموش رہ تو خاموش رہنے کا حکم عام ہے ہاں البتہ سننا چونکہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ جہر نہ ہو تو سننے کو ہم کہیں گے کہ جہری نماز کے لیے ہے اور خاموش رہنا حکم عام ہوگا چاہے جہری ہو چاہے بھی ہو یہ ہے حنفیہ کا کہنا صاحب یہ تو ہو یہ قرآن شریف کی آیت جو ان کے سامنے آگے حدیث بھی ہیں کے پاس اگر حدیث ہے کہ لا لاصلاۃ اللہ وفاطیہ کتاب تو یہ دلیل لا رہے ہیں شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ بھائی ایک دلیل ان کے پاس ہے ایک دلیل تمہارے پاس ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا مطلب یہ ہے کہ جوڑ ہونا چاہیے نا کوئی حنفیہ کہتے ہیں کہ جوڑ ہے جوڑ یہ ہے کہ قراءت کی دو صورتیں ہیں ایک قراءت حقیقی اور ایک قراءت حکمی یعنی قراءت حقیقی کا مانا تو یہ ہے کہ پڑھنا ہے آپ ہی پڑھنا ہے تو آپ ہی کی قراءت ہے اور قراءت حکمی کی معنی کیا ہے کہ مثلا میں پڑھ نہیں رہا ہوں مگر آپ کے پڑھنے کو سن رہا ہوں یہ میری قراءت ہے یہ حکمی ہوگی تو مختدی امام کی قرعت حقیقی ہے اور مختدی کی قراءت حکمی ہے لہذا دونوں کے دونوں جو ہے وہ اس میں شریک مانے جائیں گے چلے بھائی آپ نے یہ منطق منتق کہ لائی یا آپ منطق کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں کہ صاحب حکمی اور حقیقی یہ جو فرق آپ نے نکالا ہے یہ کہاں سے منطق نکالا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ہم بتاتے ہیں آپ لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں مثال کے طور پر نماز ہو رہی ہے امام صاحب رقو میں ہیں مختدی آیا رقو میں شامل ہو گیا رکت مل گئی کہ نہیں ملی کیا ہے مسئلہ رکت مل گئی نا سب کے نزدیک مل گئی مالکی ہوں کہ شاقی ہوں کہ حنفی ہوں کیا ہم ہوں سب کے نزدیک رکت مل گئی ہنفیا پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس کی قرار کہاں گئی پر میں آیا. قرآن شریف تو اس نے نہ پڑھا نہ ملا ہے ہی نہیں جبکہ قرآن کا پڑھنا جو ہے مثلا فرض ہے یا واجب ہے جو بھی کچھ کہہ رہے تم مگر اس کی قرآت کہاں گئی ظاہر ہے کہ تم یہ کہو گے حکمن ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی قرآت ہو گئی اس لیے کہ امام نے قراعت کر لی جب تم یہاں تک کہ جس کا کوئی امام ہو امام کی قرآت اسی کی قراط ہے ہے کہ یہ حکمی ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے چونکہ یہ کہہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی قرآد اس کی قرآد ہے حکم شریع سے حکم شریف سے مختدی کی قرآد وہ امام کی قرآد مختدی کی قرآد بن جائے گی کو تو کراط ہے حکم کہتے ہیں حقیقی ہی نہیں تو صاحب اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کراط پڑی ظہر میں یا سر میں تو ایک شخص نے جو برابر میں نماز پڑھا تھا اس کو اشارہ کی کر کے منع کیا جب نماز پوری کر لی تو اس نے کہا مجھے روکتے ہو تم اس بات سے کہ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرعت کروں ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا آپ نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرآت اسی کی قرعت ہے تو پہلی حدیث عام ہے یہ دوسری حدیث کیا ہوئی زور اثر سے متعلق معلوم ہوا کہ مالکیا جواب ہو گیا جو مالکیہ جو کہتے تھے کہ سری نمازوں کے اندر مختدی کو پڑھنا چاہیے معلوم ہوا کہ یہ تو سرری نماز تھی اس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مختدی جو امام کی قرآب مختدی ہی کی قرآ ہے تو ہر طرح کی نماز میں یہ مسئلہ رہے گا وہ فی روایت اور ایک اور روایت میں کہ جابر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے قرآن شریف پڑھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو اس کو روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوا کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہوں وہ کام نہیں ہونا چاہیے یہ اس واسطے سے حدیث کو لائے ہیں کہ جو پہلی حدیث ہے قراۃ الامام اقراۃ اللہ اس کی, اس کی قراط اس کی قراط ہے امام کی قراط مقدی اخراط ہے اس کا بعض لوگوں نے امام ونیفہ کے زمانے میں یہ جواب دینا چاہا کہ آپ نے فرما دیے مگر روکا نہیں ہے سمجھ ٹھیک ہے نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے مگر پڑھنے تو اچھا ہی رہے گا روکا تو نہیں اس لیے امام یہاں امام منیفا جو ہے یہ لائیں نہا روکا ہے نب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ کوئی بادی کا کا اختلافی نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان میں بھی اس میں اختلاف تھا جہاں تک حنفیہ کے مسئلہ کا تعلق ہے یہ مسلک رہا ہے صحابہ میں جابر ابن عبداللہ جن کی یہ روایت ہے زید, زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ اور علی ابن ابی طالب عمر ابن الخطاب ابو بکر صدیق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ہیں وہ صحابہ کہ جو وہی مسلک رکھتے ہیں کہ جو حنفیہ کا ہے شبابے کا مسلک جو ہے وہ صحابہ میں ہم کو ملتا ہے عباد ابن سامت رضی اللہ امن یہ اسی مسلک کو لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے مالکیہ کا مسلک اس کے لینے والے طبئین کے اندر امام زہری جیسے جلیل قدر ایک امام ہیں اس طرح کے مطلب کے شروع سے آ رہا ہے یہ ایک ایک اختلاف اس واضح ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کی جی جنگ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کی توہین ہو کسی امام کی کسی بھی مسئلے میں اس طرح کی بحث نہیں ہو سکتی اسی واضح تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ حنفی کو امام ابو حنیفہ کی جو تقلید کرنی ہے وہ اس طرح اس یقین کے ساتھ کرنی ہے یا اس نظریے اور فکر کے ساتھ کرنی ہے کہ یہ ہے درست مگر احتمال ہے خطا کا اور دوسرے ہیں خط خطا مگر احتمال ہے درست ہونے کا تو یہ ہے یہ نہیں کہ باقی سارے گمراہ ہم کو صحیح ہیں گمراہی کا سوال نہیں ہے خطا اور ثواب ہے ثواب سواد سے مطلب درست ہونا صحیح ہونا تو یہ مطلب صحیح ہے مگر احتمال پھر بھی خطا کا ہے یہ سمجھ کر کے تقریر کرنی ہے رسول اللہ فقال منسلح روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نماز پڑھائی لوگوں کو ایک شخص نے آپ کے پیچھے قراعت کی جب آپ نے نماز پوری, پوری کر لی تو آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے پڑھ رہا تھا تین مرتبہ آپ نے سوال کیا ایک آدمی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی امام کی قرآت اس پڑھنے و اس کی قیرعت ہے وہی روایت صلی اللہ علیہ وسلم بن صلاحت ابیل عصری فقال من کلام کم صبح فصقت القوم کا اللہ اللہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے آپ نے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون سا بحثم رب پڑھ رہا تھا معلوم تو ایسی طرح پڑھ رہا تھا کہ وہ آپ نے تک آواز پہنچی <تصفح> تو سب کے سب لوگ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے کئی مرتبہ اس بارے میں پوچھا تو ایک شخص نے لوگوں میں سے کہا میں تھا یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ میری قرأت میں تم جو ہے دخل انداز ہو رہے ہو تنازنی تو آواز چکرا رہے ہو یا تم خلل ڈال رہے ہو میری قرآت کے اندر یہ ہے نفیہ کا. اگر اگرچہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں شواب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کا پڑھنا آہستہ نہیں تھا وہ ایسے زور زور سے پڑھ رہا تھا کہ امام کو بھی اس سے پریشانی ہو تو اس یہ ان کا جواب ہو سکتا ہے واللہ یہ حدیثیں ہیں اور یہ ائمہ کا اختلاف ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے لے آپ فورٹی فائیو نسخ تدبیق اس سے پہلے کا جو باب اوپر گزرا ہے اس میں ایمان کے پیچھے مختدی کا قرآن شریف پڑھنے کا مسئلہ آیا تو میں نے بتا چکا ہوں کہ حنفیہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ چاہے نماز نماز چاہے سری ہو یعنی آہستہ قرآن شریف پڑھنے جانے والی نماز جیسے زہر اور اصر کی نماز ہے یا پھر جہری نماز کے جس میں قرآن شریف زور سے پڑھا جاتا ہے جیسے فضر مغرب اور عشاء کی نماز ہو ہر نماز میں مختدی کو امام کے پیچھے قرآن شریف یعنی سورہ فاتحہ یا سورہ کچھ بھی نہیں پڑھنا خاموش رہنا اور مالکیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جہری نماز ہے جس میں زور سے پڑھا جا رہا ہے اس میں نہ پڑھے جو سری نماز ہے اس میں امام کے پیچھے پڑھ شفافے کا کہنا یہ ہے کہ ہر صورت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا مختدی چاہے زہری ہو چاہے سری ہو اب اس کے لیے امام کو دو صورتیں ہیں کہ یا تو یہ کہ ہر آیت کے بعد تھوڑا تھوڑا اتنا ٹھہرتا چلے کہ مختدی اس کے بیچ میں وہ آیت پڑھ لے سورہ فاتحہ کی یا پورے سورہ فاتحہ پڑھ کر امام اتنے دیر کے لیے رک جائے کہ مختد سورہ فاتحہ پڑھ سکیں یہ ہے فقا کا اختلاف تو اس میں حنفیہ کے لیے جو حدیثیں دلیل بن ہیں وہ اوپر گزری ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک قیاس کو بھی استعمال کیا ہے اور میں اس سے پہلے میں یعنی ان سے پہلے کسی اور نے اس مضمون کو اس طرح کہا ہو ہمارے علم میں نہیں ہے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عقلی دلیل دی ہے اس کی قیاس اور وہ یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ نماز کا اصل حقیقت ہے کیا یعنی اس میں سب سے اہم عمل نماز میں وہ کیا ہے تو جو قرآن شریف کی آیتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے جو نماز کا سب سے اہم عمل جو ہے وہ ہے قرآن نماز جو ہے اس کے واسطے ظرف ہے جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں تو گھر آپ کا ایک ظرف ہے لیکن آپ مقصود ہیں گھر مقصود نہیں ہے اسی طرح سے کھانے پینے کی چیز کہیں بھی رکھتے ہیں وہ برتن وہ ظرف ہے وہ مقصود نہیں ہے مقصود جو ہے وہ اس برتن کے اندر جو چیز ہے وہ مقصود ہے تو اسی طرح سے نماز جو ہے وہ ظرف ہے اصل ہے قرآن اسی واسطے عقیم سلاط علی دلو کی شمسی علاقہ سکیل علی و قرآن فجر وہاں قرآن فجر سے مراد سلاط الفجر ہے قرآن کیوں کہا اس سے اہمیت بتانی ہے کہ نماز کا عظیم ترین رکن جو ہے وہ ہے قرآ قرآن, قرآن اسی طرح سے قرآر ترقیر حاصل یہ کہ نماز کا اہم ترین رکن جو ہے وہ ہے قرآن لکھا جائے دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ نماز ہے کیا دوسرا ایک اور حیثیت دیکھا جائے دراصل اللہ سبحانہ و تارا جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں احکم الحاکمین ہیں ان کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنا ہے بندوں کو جس طرح سے رعایا کہ لوگ اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتوں کے واسطے بادشاہ وقت کے محتاج ہیں سارے بندے اللہ سبحانہ و تعالی کے محتاج ہیں تو یہ نماز کا ایک دوسرا پہلو ہے تو صاحب کبھی تو یہ معروضہ انفرادی پیش کیا جاتا ہے بادشاہ کے اور حاکم کے سامنے انڈیویجلی اور کبھی جو ہے گروپ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے پورے گروپ کی ایک ضرورت ہے گاؤں والوں کی بستی والوں کی محلے والوں کی یہ جو بھی ہے تو وہ گروپ بنا کے لے کے جاتے ہیں گروپ میں کیا ہوتا ہے گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اس میں لیڈر ہے وہ ایک رائٹنگ لے کے جاتا ہے جیسا ہماری اپلیکیشن یہ ہے وہ سب لوگ گئے انہوں نے جا کر سب بادشاہ سلامت کو آداب اور مجرے بیان کر دیے اور اس کے بعد ایک لیڈر نے جو ہے وہ اپلیکیشن پڑھ کر سنا دی بادشاہ سلامت باقی سب اور اس کے بعد جب وہاں سے چلنے کا ہوتا تو پھر انہوں نے سب نے سلوٹ مار دیا اور سلام جو بھی کرنا ہے مجرہ کہنا وہ سب کہتے ہیں تو سلام اور مجرہ اور آداب اور سلوٹ وہ تو سب کہیں گے لیکن جہاں تک اپلیکیشن کا تعلق ہے وہ ایک ہی لیڈر جو ہے وہ کرے باقی سب خاموش رہ کے سننا یہ نہیں ہوتا کہ سبھی اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں نانا کی اللہ علیہ کا کہنا کہیے یہی صورت نماز میں ہے نماز میں دراصل یوں کہیے کہ قرآن کی شکل میں ایک امام ایک معروضہ پیش کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت سب اس کو سنتے ہیں رائے گئی تکبیرات اور تسبیح وہ ایسے ہے جیسے کہ کسی کو السلام علیکم کہنا اور آپ بہت اچھے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے خواتین ہیں یہ یس تو تکبیر اور تسبیح تو سب کے ہیں یس سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ مگر قرآن شریف کی طلب جب امام ہے تو امام بھی کرے باقی خاموش رہے یہ حضرت العنت رمتہ اللہ نے قیاض کر کے کوئی کہ اس کو معقول قرار دیا ہے جو حنفیہ کا مسئلہ ہے اچھا صاحب یہاں ہے باب نسف تطبیق تطبیق کس کو کہتے ہیں تطبیق یہ تھی کہ جب رکو میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے دونوں رانوں کے بیچ میں کر لیتے رکو کرتے وقت یہ تھی تطبیق اس سلسلے میں آ رہی بات ابو ہنی فان ابھی یافور امن حد سہو ان سادبن مالک کال کنانق سما امیر نا برقب ابو حنیف اب یافور سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے ان سے روایت کیا کہ جنہوں نے ان سے حدیث بیان کی ہے معلوم ہوتا ہے ان کا نام نہیں بتایا اور وہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تدبیک کیا کرتے تھے پھر ہم کو گھٹنوں کے پکڑنے کا حکم دے دیا گیا تو اب آپ رکو کیسا کرتے ہیں گھٹنے پکڑتے ہیں نہیں جو. یہ ہے رکب اور تصبیق کی وہی صورت ہے کہ ہاتھ دونوں ملا کر رانوں کے بیچ میں کر لیا جائیں تو پہلے تدبیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کا مسئلہ تدبیقی کا رہا ہے باقی اور حضرات کا اور فقان نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر تب سب نے وہ جو یوں کہیے کہ رکب والی صورت کو اختیار کیا اور آپ اب دیکھتے ہیں کہ حنافی ہوں کے شافی ہوں کے مالکیوں امبلی ہوں سب رکب ہی پر عمل کرتے ہیں یعنی گھٹنوں کے پکڑنے پر اب بعد لوگوں کو ہم نے اس سلسلے میں بہت بےحیاتی کرتے دیکھا بعض کو تو یہ دیکھا کہ صاحب وہ گھٹنوں سے بھی نیچے ہاتھ لے جا کر کے وہ پنلیاں پکڑنے کھڑی کر دیں بہت غلط ہے یا اسی طرح سے خالی گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یہ پکڑنا نہیں ہوا گھٹنوں کو پکڑنے کی صورت یہی ہے کہ جس طرح سے کوئی چیز انگلوں کے ذریعے سے پکڑی جایا کرتی ہے ہتھیلی رکھ کر کے اسی طرح سے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے یہ طریقہ ہوگا رکب کا باب امام عیدا سمع اللہ لمن حامدہ یہاں سے باب نمبر چھیالیس میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حامدہ کہے ظاہر سے تب کیا ہونا چاہیے ابن, السبع ابن قال ابا ابن تلحا حنیف یس عطاء عن الامام اذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد قال ما عليه ان يقول ذلك ثم روي ابن عمر صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركع قال سمع الله لمن حمده فقال رب رجل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي صلى الله وسلم قال من من ذالک المتکلم یہ نوز ہونا چاہیے من ذا المتکلم بهازیه قالها سلاس مرات قال الرجل انا یا نبی اللہ قال فولدی باثنی بالحق لقد رأیت بضعتا وسلاسین ملکا يبتدرون ایہم یکتبوها لک و من یرفعوها ابو ابن ابی صبح ابن طلحہ نے کہا کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو ان کے جو استاذ شروع میں جس میں نے کتاب شروع کی تھی آتا ابن ابی ربا کا میں نے ذکر کیا تھا بڑی اہمیت سے یہ وہی آتا ہیں تابعین میں اور انہوں نے پوچھا آتا سے امام کے بارے میں کہ جب وہ سمیع اللہ علبن حامدہ کہے تو کیا امام اس کے بعد ربنا رقل حمد بکے یہ سوال تھا امام و حفا کا آتا نے یہ فرمایا اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کہے اس پھر آتا نے امام ابو حنیفا سے میں نے جو امام ابن عمر سے میں نے روبیہ پڑھا پھر روا پڑھنا چاہیے پھر روایت کیا آتا نے ابن عمر سے کیونکہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں آتا انہوں نے روایت کیا حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر سے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی جب آپ نے اپنا سر رقو سے اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمیع اللہ علیہ تو ایک شخص نے کہا ربنا رب الحمد حمدن کثیر طیبن مبارکن فی یہ الفاظ کہے جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے پوچھا کون تھا یہ الفاظ کہنے والا آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو تیس اور عام طور پر کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے دعات کے ساتھ تاق عدد جو ہو اور نو عام طور پر جو ہے تین چھ نو ان عدد کے واسطے زیادہ بولتے ہیں تیس سے اوپر کی تعداد ہوئی بےدعتم میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ لپک رہے تھے اور جلدی کر رہے تھے کون سب سے پہلے ان لفظوں کو لکھ دے تیرے واسطے اور سب سے پہلے ان لفظوں کو لے کر اللہ کی طرف جائے تو خیر یہ حدیث ہوئی اس میں بعد میں کہوں گا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ جب نمازی اکیلے نماز پڑھاؤ منفرد جس کو کہتے ہیں تو اس وقت رکو سے اڑتے وقت سمی اللہ علم الحمیدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے سمیع اللہ علم حمیدہ کو تو تسمی کہتے ہیں اور ربنا لک الحمد کو تحمید کہتے ہیں پتا نہیں آپ حضرات کس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ اس سب ادھر کی سمت سامنے ہونا چاہیے ویسے اب یہ تو گھر میں ادھر کو ٹیبل اپنی کر کے یوں بیٹھوں تو مجھے مستقل پتہ نہیں آپ ادھر کچھ ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ ادھر بیٹھے ہوں میں کیا پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ کر آپ لوگوں کو بیان کروں سامنے آنا چاہیے نا سب لوگوں کو تو سامنے آسانی رہتی ہے بولنے میں اچھا صاحب تو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مقتد منفرد جب نماز پڑھے تو سمی اللہ علومن حمیدہ کہے اور ربن علیہ کل تو سمی اللہ علوم حمیدہ کہنے کو عربی میں تسمی کہتے ہیں اور, اور ربن علیہ کل ہم کہنے کو تحمید کہتے ہیں ہم سے اس پر سب کو اتفاق ہے اسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ مختدی اگر ہے نمازی تو اس کو سمی اللہ علومن حمیدہ نہیں کہنا صرف ربن علیہ کلحم کہنا تسمی نہیں کرنی ہے تحمید کرنی ہے ان دو چیزوں پر سب کا اتفاق ہے اب ایک حالت رہ گئی تو وہ ہے امام نمازی یہاں سے ہے اختلاف امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ امام دونوں کہے گا یعنی تسمی بھی کرے گا تحمید بھی کرے گا سمیع اللہ علیہ حمیدہ بھی کہے گا اور اب بنانے ترحمد بھی کہے گا ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل ہے حضرت ابو ریر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزماؤ بین ذکرئیں دونوں ذکروں کو جمع کر کیا کرتے تھے اب دو ذکر کون سے ہوئے ایک سمے اللہ علیہ حمید دوسرا رب بنا لیتا ہم یہ دو چیزیں ہیں دو ذکر ہیں دونوں کو جمع کرتے تھے یہ حدیث ہے ابو ریر رضی اللہ عنہ کے وایت تو امام شافی نے اس کو لے لیا ہنفیہ اور مالکیہ اور ہملہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام صرف سمیع اللہ علیہ حامدہ کہے گا ربنا کر ہم نہیں کہے گا ان کے سامنے دلیلی حدیث ہے جو آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے سمی اللہ علیہ حامدہ کہا تھا ربنا کر ہم کہنا نہیں آ رہا ہے اس میں سمی اللہ علیہ حامدہ کہا تھا نمبر ایک پھر عطا جو ہیں جو ابن عمر کے شاگرد ہیں وہ بہرحال بڑے زبردست محدث ہیں اور فقیر ہیں امام بنے کو استاد بھی ہیں تو انہوں نے خود یہ مسئلہ بتلایا ہے کہ امام صرف سمی اللہ علیہ محمدہ کہہ اچھا صاحب اس کے علاوہ عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے دیکھیے مختدی جو ہے مختی کے ذمہ اگر صرف رب بنا لے کر کہنا ہے کیوں اس لیے کہ وہ مختدی ہے جب امام کہہ رہا ہے سمیع اللہ علیہ محمدہ مختدی اس کے جواب میں کہتا ہے رب بنا لے کل ہم مختدی کے ذمے ایک کام ہوا منفرد جو ہے اکیلا نماز پڑھنے والا اس کو آپ دونوں چیزیں دے رہے ہیں سمی اللہ علیہ نحمیدہ بھی کہو رب بنا لہم عقل یہ کہتی ہے کہ پھر امام جو ہے اس کے ذمہ میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے اور وہ ہے سمیع اللہ علیہ حامیدہ کیونکہ اب جب مختدی کو مختدی کی ایک متعین حالت ہے امام کی ایک متعین حالت ہے منفرد کو ہم نے ایک درجہ ایسا دیا ہے کہ وہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اس کی نماز اکیلی بھی ہے اور با بھی ہے آپ اس نقطے کو سمجھیے شاید میں الفاظ اس کی وضاحت نہ کر پا رہے ہوں منفرد جو ہے نماز پڑھنے والا وہ ہم نے اس کو ایک درف کہاں نے اس کو ایک درجہ یہ دیا ہے کہ وہ اگرچہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے مگر اس کی اس اکیلی نماز کو با بھی بنا سکتے ہیں سب کے لحاظ سے بس اسی واضح مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اکیلے میں نماز پڑھے اگر اس سے مطلب الٹا مت لے مطلب لیجیے گا تو میں آگے مسئلہ بتلا رہا ہوں ہاں یہ بہت مشکل ہے آگے مسئلہ یہ بتلا رہا ہوں کہ فقائے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے اس میں بھی نیت یہ کر لے کہ جتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے پڑھنے والے ہوں ان سب کی امامت کی نیت کرتا ہوں اب اس میں چاہے وہ جنات ہوں چاہے فرشتہ سب کی امامت کی نیت ہو گئی تو ایک طرح سے اس کی بھی نماز با ہو جاتی اور اسی واسطے جہری نمازوں کے اندر جس میں زور سے قراعت ہوتی ہے منفرد کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چاہے زور سے پڑھ لے گا چاہے مغرب کی نمازوں ہو عشاء کی نمازوں فجر کی نمازوں وہ قراط جہر سے کر سکتا تو حالانکہ زہر کی قراط اصل تو جماعت کے لیے امام پڑھے گا تاکہ مقتدی میں لیکن منفرد کو بھی اجازت دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ منفرد اپنی نماز کو جماعت کی بنا سکتا ہے اچھا ہے کہ وہ ایسا کر لے اس لیے میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ مت مطلب نکال لیجئے کہ صاحب اچھی بات ہے پھر مسجد جانے کی ضرورت نہیں وہ تو صورتم بھی جماعت ہے یہ تو شریعت کی مہربانی ہے کہ مجبوری میں انہوں نے ان ایک راستہ نکالا تاکہ کہ آپ فضیلت سے محروم نہ رہیں تو مختدی کی چونکہ یہ ایک حیثیت ایسی ہے اس واسطے اس کو امام کا درجہ بھی دیا جائے گا مختدی کا بھی درجہ دیا جائے گا تو وہ سمی اللہ علیہ حمیدہ بھی کہتا ہے اور اپنا علیہ بھی کہتا ہے مختدی جو ہے وہ صرف اپنا علکم کہتا اب رہ گیا امام اس کے لیے صرف سمی اللہ علیہ حمیدہ ہونا چاہیے تو اقلی دلیل بھی یہی ہے اچھا صاحب ایک مسئلہ تو یہ ہوا دوسری بات کیا ہے کہ ربنا لقلحم یہ تو ہے مینیمم ادنا درجہ لیکن اس حدیث نے کیا بدلایا اس حتیس نے بتلایا کہ ربنا علحمد کے ساتھ جب اور الفاظ ملا دیے جائیں جو اس کے مناسبت سے تو پھر اس نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں تو ربنا لمد اللہ مربنا لمد اللہ ربنا ولک الحمد ربنا ولکل ہم جتنے حرف برتے جائیں گے اور اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا جائے گا اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس پر تو یوں کہیے کہ, کہ انتہا ہو گئی اس سے زیادہ کہ اور ارساس کے بارے میں تو خاص طور پر ہاں نفیہ کہنا یہ ہے کہ بس یہ میکسیمم ہے اب اپنی طرف سے اضافہ مت کیجیے تو ہمارے کوئی پوری کتاب پڑھنی شروع کر دیں وہاں رکو سے اٹھنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں یہ میکسیمم ہے اس لیے کہ ایک صحابی نے ان ارفاس کو پڑھا تھا اور نبی نے اس کی تعریف فرمائی تھی تو اب اس سے زیادہ نہیں یہ میکسیمم رہے گا تو اس میں کیا ہے کہ ربنا لمد یبن مبارکن فی. یہ میکسمم الفاظ ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنے الفاظ کہہ جائیں اور کم سے کم تو اب بنا رکھ لمد ہیں باب اتی سجود سینتالیسواں باب جو ہے اس میں سجدہ کرنے کی حیث اس کی شکل اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے سجدہ کرنے کا ابو حنیفہ عن عاصم یہ دھڑی سے ہی چل رہی ہے اس کی اس سے متعلق روایت ہے ابو حنیفہ حنیف انعاصما نبی عن انوا ابن حجر قال کالکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رقبی قبل ادئی وہ اداکہ رفایدئی ہی قبل رقب ابو حنیف عاصم سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ وائل ابن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے رکوع سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کر پھر آپ جب سجدے میں جاتے تو آپ اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے پہلے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ پہلے اٹھاتے گھٹنوں سے پہلے یہی <تصفيق> مسلک ہے حنافیہ کا جو یہ روایت لا رہے ہیں آپ حنیفہ کہ پہلے گھٹنے رکھے ہاتھ بعد میں اور اٹھتے وقت میں ہاتھ پہلے اٹھائے گھٹنے بعد میں اٹھائے شفافے کا مسئلہ اس تعلق سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھے جائیں اور گھٹنے بعد میں رکھے جائیں اور ان کے پاس جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم سجایا سجد کرو سجدے میں تو تم اونٹ کی طرح مت بیٹھا کرو یہ تو آپ کا فرمانا اس کے ساتھ راوی نے پھر اس میں کہ اور آپ اپنے ہاتھ سجدے سے پہلے رکھا کرتے تھے یعنی رکنوں سے پہلے رکھا کرتے یہ ہے وہ روایت جو شفافے کے لیے دلیل ہے انفیا کی طرف سے ایک تو ان کے حق میں یہ روایت ہوئی کہ اس میں ہاتھوں سے پہلے گٹنوں کا رکھنا اس میں صاف واضح ہے جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس کا آگے اور پیچھا جو اس میں ہے اس واسطے کہ جب آپ کا فرمانا یہ نقل کیا ہے کہ تم اونٹ کی طرح مت بیٹھو اس کا مطلب کیا ہوا اونٹ تو بیٹھتا ہے تو پہلے ہاتھ ٹکاتا گھونٹ میں پیر تھوڑی ٹکائے گا وہ تو ہاتھ کا حصہ جو ہے وہ پہلے ٹکاتا ہے آگے راوی نے جو کچھ نقل کیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات کی بات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم جو آخر زمانہ تھا کہ جس میں بدن ذرا تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے اس وقت ویسے جواز بترانے کے لیے کیا ہوگا یا پھر اس وقت اس صورت میں کہ آدمی جو ہے اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ گٹنوں کو پہلے رکھے ہاتھ سے پہلے تو ہاتھ سارے کے واسطے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کا عمل ہو یا جواز بترانے کے لیے آپ نے کام کیا لیکن آپ کا جو فرمانا ہے اس سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہی بات سمجھ میں آتی ہے گٹنے پہلے رکھے جانے چاہیے تو اگر کوئی مجبوری نہ ہو جیسے بڑھاپے تو فی مسلق کے لحاظ سے اور پھر اس روایت کے مطابق پہلے گھٹنے رکھے جانے چاہیے اور پھر ہاتھ رکھے جانے چاہیے <تصفح> ابو حنی فان ابن عباس او من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال او الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی صباتی سبات من ابو حنیفہ تاؤس سے اور وہ ابن عباس سے یا ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ میں سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انہوں نے کہا جو اس راوی نے ابن عباس ہیں یا جو بھی دوسرے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی وحی کی گئی کہ وہ آپ سات ہڈیوں پر سجدہ کریں سات ہڈیوں سے کیا مراد اب حنیف ان ابی سفیان ان ابی نذرات ان ابی سعید اال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانسان يسجد على اعظومن جبہتی ودئی و رخبت ومقدم مقدم قدم سجد احد کم فلی باقمن مؤدا وہ ادا رکھا فلاح تدبی حل <الحمار> ابو حنیفہ ابو سفیان سے ابو نظرہ سے اور ابو سعید قدری رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے مطلب اس طرح سجدہ ہونا چاہیے اب وہ سات ہڈیاں کیا ہیں ایک تو پیشانی جو فور ہیٹ کہتے ہیں دوسرے اس کے دونوں ہاتھ اور دو تیسرے دو ہاتھ کا مطلب تین ہو گئے نا پیشانی دو ہاتھ تین اور گھٹنے دو پانچ ہوئے وہ مقدمہ قدم اور اپنے پیر کی جو ٹوہ کہ لاتی وہ یعنی انگلیاں جو ہیں تو دو, دو پیروں کی مل کر کے اس طرح سے سات ہو گئی ہے تو سات ہڈیوں پر ہونا چاہیے اچھا صاحب اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے کہ ماتا ٹیک دیا تو ناک غائب ہے اس کا مطلب یہ کہ سجدہ نہیں ہوا صحیح طور پر حضور نہیں ہے تو ناک اور ناک بھی اس طرح سے کہ یہ ہڈی آنی چاہیے جب ہڈی کا لفظ آ رہا ہے ساتھ ہڈیوں پر تو خالی ناک کی پونگل لکھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اتنا دبا ہے کہ یہ ہڈی رکھی جا سکے کیونکہ یہاں ہڈ... لفظ آ رہا ہے کہ سات ہڈیوں پر ہونا. اسی طرح سے بعد لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ سجدے میں گئے رہے پیر پیچھے سے اٹھا لیے انگلیاں وہ بھی غلط اس لیے کہ سجدے میں پیر ان پیروں کے انگلیوں کا زمین پر جمنا ضروری ہے اس واسطے آپ نے زیادہ احتیاط اور احتیاط کیا صحیح سجدہ وہی ہے کہ انگلیوں کو بھی چونکہ انگلیاں برابر تو ہوتی نہیں سمجھا وہ تو اس میں کرو آ رہا ہے اس لیے دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو یوں اس طرح سے کرتے تاکہ جتنا ممکن ہو سکے پورے پاؤں کی وہ انگلیاں زمین پر آ سکے اس کی وجہ وہی اس طرح سجدہ ہونا چاہیے اس میں سے اگر یہ صورت نہیں ہوئی تو وہ سجدے میں کمی رہ جاتی آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ ہر ازب کو اس کی اپنی جگہ پر رکھے جس طرح سے بتا دیا گیا اس ترکیب کے ساتھ سجدہ ہونا چاہیے اور فرمائے وہ اضا رکھا فلاح ادب تدبی حل تو جب رکو کریں اس सूरत میں اس کو اس طرح نہیں سر جھکانا چاہیے جس طرح گدھا سر جھکا دیتا ہے جس طرح مطلب یہ کمر تو और گئی اور گرد نیچے کو چلی گئی وہ نہیں بالکل سیدھا رہنا چاہیے کہ گردن سے لے کر کے سر کے پچھلے حصے سے, سے لے کر کے اور کمر اور پیچھے کولوں تک یکساں رہنا چاہیے اگر کوئی ازر نہ ہو بیماری کا یا بڑھاپے کا یا کوئی اور تو پھر سیدھا ہونا چاہیے اس طرح سے رکو ہو یہ کہ کمر توڑ گئی اور گرد نیچے جھک گئی. اس سے آپ نے منع فرمایا ابو حنیفہ عن ابی سفیان عن ابی نظرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَدَيْهِ وَفی اذا سجد فلا يمد بہو وفی رسول اللہ, اللہ وسلم ان يمد الرجل بہو ابو حنیفہ ابو سفیان سے اور ابو نذرا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو پھر وہ اپنے پیروں کو نہ اٹھائے یہ تو اٹھانے کے معنی میں ہو یا پھر پھیلانے کے معنی میں ہوں متعین مدوں کے مانا پھیلانے کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ترجمہ صحیح ہوگا کیونکہ آگے بھی مد کا لفظ آ رہا ہے اس کو معنی پھیلانے مد کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے کیا مطلب پھیلانے کا پیروں کے پیروں کے پھیلانے کا مطلب یہی ہے کہ بجائے یوں کھڑے ہونے کے نیوں رکھ یہ ہے پیروں کے پھیلانے جس طرح سے بیٹھنے کی حالت میں پیر ہیں اس حالت کے اندر پیر رکھیں اور سجدہ کریں اس یہ ہے وہ صورت تو پیر کو سیدھا آنا چاہیے تاکہ انگلیاں رکھی جا سکیں زمین کے اوپر یہ ہوں گے مانا مدعم کی وجہ سے دوسری ایک اور بات میں یہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شاید سجدہ کرے تو اپنی پیٹ کو نہ پھیلائے پھیلانے کا مطلب بھی وہی ہے ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اوپر کو اٹھا دے ظاہر ہے کہ وہ بھی غلط لیکن ایک اس طرح سے کہ بالکل وہ اچھی طرح سے نیچے کو جھک جائے وہ نہیں یہ یکساں رہنا چاہیے کہ سیدھی آئے کمر اوپر سے نیچے کو کولوں کی طرف سے گردن کی طرف سیدھا ہو نہ تو بالکل اوپر کو اٹھا دے اور نہ بالکل اس طرح کے لمبے جیسے معلوم ہوتا بس لیٹے ہی جا رہا ہے وہ بھی غلط ہوگا فلاح مدو سل اور ایک اور روایت میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنی کمر کو سجدے میں پھلا ابو ہنی فان اکرما انبن عبا سنگھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتو ان اسجد علی ابو حنیفہ اکرما سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر اور میں نے اپنے بالوں کو سمیٹوں اور نہ کپڑوں کو بالوں کو سمیٹنے کا کیا مطلب ہوا جیسے مثلا سر پہ بال ہیں اب تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرتے کر یہ اسی طرح سے کپڑے ہیں تو لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنا وہ سلوار ہو یا پینٹ ہو یا وہ جو کیا بلتے ہیں کرتا ہو یا ہو وہ اس کو خوب سمیٹ کر کے اچھی طرح لپیٹ کر کے سجنے جا رہے ہیں یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہاں الجھنے والی بات ہو تو ٹھیک ہے وہ کر لیا جائے گرنا پڑے ورنہ تو یہ کہ اپنے کمروں کو سنوار رہے ہیں اور اپنے بالوں کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی فکر میں لگے ہوئے نماز میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ذہن اس سے ہٹ جاتا ہے اب ہنیفا ان جب لبن عن ابن عب... ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلا افتراش اختراش ابو اجب اللہ ابن سہیم سے اور وہ عبداللہ ابن عمر سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے وہ اپنی بازو کو اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا کیا مطلب ہوا نو ٹکاتے ہیں او او او اس طرح سے پھیلا دینا ایسے کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے اٹھا ہوا عورتوں کے لیے جو ہے سجدے میں وہ چونکہ ان کو پردہ کرنا ہے یہ مطلب سطر جس کو اس واسطے وہ کھولا نہیں رکھیں گے وہ عورتیں اپنے پہلوؤں سے ہاتھوں کو ملا لیں گے لیکن ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ یوں ہاتھ اس میں ٹکائیں پیچھے کے کونیاں اٹھی بھی ہوں اور پہلو سے ملے ہوئے ہونے چاہیے اور مردوں کے لیے چونکہ سطر کے اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے، اس واسطے وہ کھلا رکھ مگر بازروں کا آپ نے دیکھا ہوگا یوں کھل لیتی سونے یہ ہاتھ بھی ہو گئے یہ بھی غلط ہاں تو سیدھے رہنے لیکن کون اس طرح سے بازو الگ رہے ہیں اپنے پہلوؤں سے تو آپ نے اس سے منع فرمایا کہ اپنے بازو کو جو ہے وہ اس طرح سے پھیلا دیں جیسے کتا پھیلا کر بیٹھتا ہے باب القنو فی الفجر ختم ہو رہا جی بس تو اس کو یہ رکھیے دیکھے اس میں اور بھی روایتیں آنی چاہیے تب بات بنے گی فا نمبر اکیاون عماد ان ابراہیم عن القما عن ابن مسعود ان, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقنط فی الفجر قطو الا شاہر واحد لم يرى قبل ذارك ولا بعده يدعو على ناس من اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم الا اربعین یومن ید او علا او سید وزقوانیف ابراہیم نخائی سے اور وہ اپنے استاد القما سے اور وہ ان کے استاد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں قنوط نہیں پڑھا کبھی بھی سوائے ایک مہینے کے نہ اس سے پہلے دیکھا گیا نہ اس کے بعد دیکھا گیا قنوط پڑھتے ہوئے آپ نے اس ایک مہینے میں مشرقین میں سے کچھ لوگوں کے خلاف دعا کی تھی دوسری حدیث میں ہے ابو حنیفہ عطیہ ابو حنیفہ عطیہ ابن صعد العوفی سے اور ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے قنوط نہیں پڑھا سوائے چالیس دن کے اور آپ ان چالیس دنوں کے اندر جو قنوت میں دعا مانگتے تھے اوسیا اور زکوان کے خلاف پھر آپ نے قنوط نہیں پڑھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی مسئلہ ہے اصل میں فجر میں قنوت کے پڑھنے کا شواف اور مالکیہ اس کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکو سے اٹھنے کے بعد قنوت پڑھا جائے اور ح اور ہنفیہ اس کے قائل نہیں ہے ان کے مسئلہ کیا ہے کہ قنوت پڑھا جائے گا وطر کے اندر عشاء کے بعد جو وطر ہیں اس میں قنوت پڑھیں گے فجر کی نماز میں نہیں شبافے کی دلیل جو ہے وہ ہے دو حدیث ہیں اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جس کو دار قطنی نے روایت کیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ مازال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکن تو فلفری حتیہ توفا اللہ یا یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوا اس طرح کے الفاظ ہیں حتیٰ فارق دنیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اور ابو حریر رضی اللہ عنہ کسی دوسری ایک روایت ان کے پاس ہے اور اس میں یہ ہے جو بخاری لائے ہیں بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں اور ابو حریرا جو ہیں وہ قنوط پڑھتے تھے فجر کے اندر دوسری حدیث تیسری ایک اور حدیث ابو حریرہ ہی کی ہے اور اس میں راوی ہیں عبداللہ بن سعید المقبری اور وہ ابو حرا سے بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوط پڑھا کرتے تھے ابو ریراس کے دو روایتیں ہیں ایک ان کے عمل کے بارے میں ہے اور ایک حدیث ہے عمل کے بارے میں ابوخاری لا رہے ہیں اور دوسری حدیث جو ہے وہ اور کتابوں میں ہے جس میں عبداللہ ابن سعید المقبری ہیں انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث دار قطنی نے لی ہے اس میں ابو جعفر راضی راوی ہیں ان دو باتیں بہت اہم رہنی چاہیے کہ ابو جعفر رازی اس کے راوی ہیں اور جو ابو حرا کی روایت ہے اس میں عبداللہ ابن سعید المقبری ہیں صاحب یہ دلیل ہے شفافے کی اور مالکیہ کی, کی جس کی وجہ سے وہ فجر کے اندر قنوط پڑتے ہیں حنافیہ کے پاس جو دلیل ہے ایک تو یہی روایت ہے یہ دو روایتیں ہیں ایک تو عبداللہ ابن مسعود کی اور دوسری ابو سعید خدری کی جہاں تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کے اندر بہت ممتاز ہیں جس کو میں کتنی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ فقہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت بہت طویل ہے اور آپ سے اتنا قریب ہے کہ گھر کے اندر آپ کے آنے جانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ اجازت کے محتاج نہیں تھے دوسرے لوگوں کو تو اجازت لینی پڑتی تھی کہ اجازت ملے تو آپ سے ملیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اجازت تھی کہ بے بغیر نئی اجازت لیے وہ بے تکلف آپ سے آ کر بات کر سکتے ہیں عبداللہ البن مسعود کا مقام بہت اونچا ہے جب وہ کسی بات کو لے رہے ہوں تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اسی واسطے امام ترمیزی نے باب دو باب قائم کیے ہیں امام ترمیزی ان محدثین میں ہیں کہ جو حدیثوں کو لے کر کے اور اس کے تعلق سے وہ درجہ بندی بھی کرتے ہیں اس کا درجہ بتاتے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری کی حدیث ہے امام ترمزی کی یہ خصوصیت ہے تو امام ترمیزی نے دو باب قائم کیے ہیں ایک تو فجر کی نماز میں قنوت کے پڑھنے کے جواز کے لیے اور دوسرا باب قائم کیا ہے فجر کی نماز میں قنوت کے نہ پڑھنے کا اور جہاں قنوت کے نہ پڑھنے کی حدیث لائے ہیں وہ ابن مسعود کی حدیث لائے ہیں یہی والی اور ساتھ میں انہوں نے کہا عملو اکثر اہل علم کہ اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے مینا صاحب اور تابعین صاحب اور تابعین اور جس باپ کے اندر وہ باپ انہوں نے قائم کیا ہے تو جس میں وہ جباز کی روایت کو لیتے ہیں اس میں کہتے ہیں والئی امل با بھی اہل علم بعض اہل علم کا یا تو اکثر و اہل ایک اتنی بات مجملن جانتے ہوں گے کہ محدسین جو حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے اسی کے ساتھ ایک اور علم اور فن وجود میں آیا جو انسانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کسی اور علم میں یہ وہ بات ملتی جو محدسین نے کیا ہے کہ اس کا نام ہے فن اسماء اور رجال اسماء اور کو انگلش میں نہ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بایوگرافی بایوگرافی ایک الگ چیز ہے اس کو آپ اردو میں عربی میں کہتے ہیں سیرہ بایوگرافی کے ساتھ انہوں نے خاص طور پر ایوالویٹ کیا ہے نقد اور جرا کہ یہ شخصیت جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے ساتھ میں یہ کہ ان کے اخلاق اور عادات کے علاوہ یہ کہ ان کا اعتبار درجہ بندی کیا معتبر ہیں سکھاں ہیں یہ, یہ کہ ان, سے یہ ان کا درجہ کیا ہے ابو اس کو کہتے فن اسماء اور رجال اس کے ماہرین یاہی بن معین ابو ذرا امام احمد یہ حضرات وہ ہیں کہ جو اسماء اور رجال کے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ ابو جب یاہی ابنمعین کسی شخصیت, شخصیت کے بارے میں یہ کہ, دیں کہ یہ اس در جگہ ہے تمام محدثین اس کو مانتے ہیں اور کوٹ کرتے ہیں یا بن معین نے فلاں راوی کے بارے میں یہ کہا ہے امام احمد نے فلاں راوی کے بارے میں یہ کہا ہے ابو ذرا نے فلا راوی کے بارے میں کہا اس کو کوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر حدیثوں کا درجہ طے کیا جاتا ہے یا اپنے معین کا کہنا یہ ہے کہ ابو جعفر رازی یوختی خطا کیا کرتے تھے ختم ہوا امام احمد نے کہا ہے کہ غیر قویین یہ راوی مضبوط نہیں تھا ابو ذرا کہتے ہیں کہ کان ہے ان کو تو وہم ہو جایا کرتا تھا یہ مطلب بھولتے تھے یہ ہے ابو جعفر راضی کے بارے میں تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود والی روایت تو بہت ہی مضبوط ہو گئی اس جو دلیل ہے ہنفیہ کی اور جو دلیل ہے شفافی کی ان کے پاس جو روایت تھی اس روایت میں راوی جو ہے اس پر کلام کیا گیا ہے وہ روایت جو ہے وہ اتنی معتبر نہ رہی نمبر ایک اسی طرح عبداللہ ابن سعید مقبری کا مسئلہ ہے جو ابو ررہ والی روایت کے راوی ہیں عبد اللہ ابن سعید مقبری کو کہا گیا کہ غیر و معتبر یہ جو ہیں یہ ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا حدیث کے سلسلے میں تو اس واسطے دونوں روایتیں کمزور ہیں سوائے اس ایک روایت کو جس کو بخاری نے لیا ہے کہ ابو رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ قنوط پڑھا کرتے تھے اچھا صاحب جہاں تک خلفاء راشدین کا مسئلہ ہے خلفاء راشدین کی شریعت کے اندر اور شرعی مسائل میں بہت اہمیت ہے اس واسطے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدین کہ تم لازم پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفاء کے تو اس واسطے خلفاء اربا ابو بکر عمر, عمر، عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ شریعت کے اندر اس کو معتبر مانا جاتا ہے ان کے تعلق سے جو ہم کو بات مل رہی ہے وہ ہے سعد ابن طارق ابو مالک اشجائی یہ روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو لیا ہے مصنف ابن ابی شاہبان نے اور دوسری اور کتابوں نے بھی لیا ہے نسائی نے لیا ہے تبمزی نے لیا ہے ابن ماجا نے لیا ہے یہ ساری معتبر اور مشہور کتابیں حدیث کی ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے دو, دو طرح سے الفاظ آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے میرے والد نے مجھ سے یوں کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ابو بکر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی عثمان کے پیچھے اور انہوں نے کبھی بھی فجر کے اندر قنوت نہیں پڑھا یہ ہے ابو مالک ازحی میں کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا اور کہا بیٹے یہ بدت ہے محدثہ کا لفظ دوسری روایت یہ انہیں کی اس طرح آ رہی ہے کہ جو یہ ساد ابن تاریخیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا بس الفاظ کا فرق مضمون ایک ہی ہے پہلی روایت میں تو یہ کہ میرے والد نے مجھے خبر دی اس روایت میں ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی یہ بتائیے کہ وہ خنوت پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں خنوت نہیں پڑھتے تھے اور پھر یہ کہا کہ بیٹا یہ محدثہ ہے یعنی بیدت ہے یہ ہے ایک بہت معتبر حدیث جہاں تک انس رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے جن کی وہ روایت آئی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا فجر میں قنوط پڑھا کرتے تھے انہی کی ایک دوسری روایت جو ہے مصنف ابن ابی شہبہ لے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں قنوط پڑھا کرتے تھے تو انس ابن مالک نے کہا ایک مہینہ آپ نے پڑھا ہے وہی روایت جو آئی ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود وہی پھر جو ہے انصبن مالک کی دوسری روایت ہے تو انصبن مالک کی اب دو روایتیں ہو گئی ایک روایت میں کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ ایک مہینہ پڑھا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیشہ یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ قنوط پڑھیں تو دو روایتیں جب ایک راوی سے آ رہی ہوں تو دائرہ کے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی صورت ہے کیا تو اس واسطے عبداللہ ابن مسعد رضی والی روایت کو زیادہ معتبر قرار دیا ہے اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں جو قنوت پڑھی ہے وہ ان دشمنوں کے خلاف واقعہ کیا ہوا تھا واقع یہ ہوا تھا کہ یہ جو دو قبیلوں کے نام لیے گئے ہیں اسیا اور زکوان یہ بنو سلیم کی برانچیں تھیں اور بنو سلیم رہتے تھے جس کو آج کل نجد کہا جاتا ہے سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس کے اس کے تین حصے ہیں ایک حصہ تو ہے یمن کی طرف کا اس کا نام کچھ اور تھا چھوڑ دیجیے اس کو لیکن اور اوپر کے جو دو حصے ہیں اس میں جو مغربی حصہ ہے جدہ کی طرف کا اس کو کہا جاتا ہے حجاز جس کے اندر مکہ اور مدینہ آتا ہے اور جو حصہ مشرقی ہے وہ, وہ کہلاتا تھا نجد آج نجد کہتے ہیں اس کو اس علاقے میں یہ قبائل رہتے تھے بنو سلیم کی بہت سے آٹھ نو برانچیں تھیں ان میں اسیا اور زکوان یہ دو پیرانچے تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا نا جنگ تو اسیا اور زکوان یہ دو قبیلے کے ڈیلیگیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ اپنے طرف سے کچھ معلمین بھیج دیئے تاکہ لوگوں کو وہ دین اسلام کی باتیں بتلائیں چونکہ یہ قبائل بہت بڑے بڑے تھے اور بڑے پاورفل تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر منتخب صحابہ کو بھیج دیا ان کے ساتھ اس ان دونوں قبائل کے ڈیلیگیشن کے ساتھ کہ جا, اور جا کر کے لوگوں کو تعلیم دو اور تبلیغ کرو یہ وہاں مدینہ سے چلے اور آگے لے جا کر کے انہوں نے دھوکے سے ان لوگوں کو سب کو قتل کر دیا شہید کر دیا یہ وہ صورت ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت صدمہ تھا تو آپ نے ایک مہینہ اور دوسری بار جو آ 40 دن کی تو چالیس دن یا ایک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں رکو کے بعد وہ قنوت پڑھی ہے قنوت کے الفاظ بھی یہ بتلاتے ہیں کہ یہ کوئی خاص مقصد کے لئے اور یہ اس میں بد دعا کی جا رہی ہے دعا کی جاری مسلمانوں کے لیے اور بد دعا کی جاری دشمنوں کے لیے واز. اس میں الفاظ جو ہیں وہ اللہ مدین آفی منحد واطین آفی منعت وطول نافی منطولی وبارک النافی ماقد وقینہ ربنا سلما قدعت فی نق تقدی ولاغا علق فی نولاز يز... الموالط ولا عظمناد تبارت الربنا وطع نصط فرۃوب علق اور اس کے بعد یہ کہ اے اللہ الف بینقروب المنین مسلمانوں کے دلوں کو جو دے اور اس کے بعد دشمنوں کے خلاف ہے کہ واضم القفرتا ولولمشرقین اللہ ددین اس الدونان سبیلیک وقاتل اولیات کہ جنہوں نے آپ کے راستے سے روکا ہے اور آپ کے دوستوں کو جنہوں نے قتل کیا یہ اس میں الفاظ یہ الفاظ خود بتلا رہے ہیں کہ اس میں دعا اور بد دعا کی جا رہی ہے یہ تو کسی خاص موقع پر ہوا ہوگا ہمیشہ کے اسی واسطے چوتھے خریفہ کا نام میں نے ابھی چھوڑا تھا میں نے ابو بکر کا نام لیا تھا عضت عمر کا نام لیا تھا عثمان کا لیا تھا عرض علی کا چھوڑا تھا عرط علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ کوفہ میں اپنے خلافت کے زمانے میں انہوں نے جس وقت ان کی جنگ جاری تھی عضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس وقت انہوں نے فجر کی نماز میں قنوط پڑھنا شروع کیا تو مسلمانوں نے جن میں صحابہ بھی تھے تعجب کیا اور علی پوچھا کہ آپ فجر میں قنوط پڑھ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دشمنوں کے خلاف اور ہماری جنگ ہے لہذا ہم اس کے خلاف دعا مانگ رہے ہیں تو یہ خود ایک دلی لہنفیہ کی کہ اگر فجر کے اندر قنوط پڑھنا سنت متواترہ سے اور دائمہ سے ثابت ہوتا تو صحابہ کو علی کے قنوط پڑھنے پر تعجب نہ ہوتا اور علی کا یہ جواب دینا کہ ہم تو دشمنوں کے خلاف یہ دعا مانگ رہے ہیں اس سے معلوما کہ ایک وقتی چیز ہے اچھا صاحب حنفیہ جس قنوط کو لیتے ہیں وطر میں وہ اسی واضح وہ مختلف ہے وہ جو اس میں کیا نام ہے وطر کے اندر اس میں ہے اللہ کا ونستقفرو کا منوبی کا ون تبکل والے وہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ قنوت ہے جو وطر کے اندر پڑھا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قنو جو فجر میں تھا جس کو آپ نے ایک مہینے تک یا چالیس دن تک پڑھا آیا وہ ابھی بھی ثابت ہے یا وہ منسوخ ہو گیا بعض حضرات کا کہنا تو یہ کہ آپ نے چھوڑ دیا منسوخ ہوا بعض حضرات کا کہنا یہ ہے فقہا کا حنفیہ میں بھی کہ اگر وہ حالات ایسے پیدا ہوں کہ مسلمانوں کی بڑی خطرناک لڑائی یا مسلمان کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں دشمنوں کی طرف سے تو جتنی دن کی ضرورت ہو اتنے دن آج بھی فجر کے اندر وہ قنوتیں پڑھی جا سکتی ہے اس کا نام ہے قلوط نازلہ یعنی مصیبت کے وقت میں پڑھی جانے والے قلوت تو فجر میں پڑھی جا سکتی ہے خاص ضرورت کے لیے اور خاص مدت تک کے لیے بعض حضرات کی رائے ہے میں نے ہندوستان میں اور اور اپنے ملکوں کے اندر جو حنفی علماء ہیں ان کا عمل بھی یہی دیکھا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر آفت اور مصیبت آئی ان دنوں میں انہوں نے اس قنوت کو پڑھا اور جب وہ آفت و مصیبت دور ہو گئی پھر انہوں نے چھوڑ دیا ویسر کا جو قنوت ہے وہ ہمیشہ رہا ہے یہ ہے مسئلہ اس تعلق سے اللہ مینانستین وہی تو وہ تو پھر وہی ہوا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو قنوت دو ہوئے لیکن جہاں تک حنافیہ اور یہ حضرات جو قنوت لے رہے ہیں وطر کے اندر وہ تو وہی ہے اللہ مینانہ نستعینوں کا اور وہ حضرات جو ہیں وہ فجر والا قنوت جہاں تک حنابیلا کا تعلق ہے وہ فجر میں پڑھ جانے والے قنوت کو وطر میں پڑھتے ہیں اور شواف اور مالکیہ جو ہیں وہ فجر ہی کے اندر پڑھتے ہیں اسی قنوت کو اچھا اب مسئلہ ہے باب و صفت الجلوسی فی تشاہد میں یعنی اتحیات میں بیٹھنے کی طریقہ اور بیٹھنے کی حالت کیا ہو ابو حنیفرین قال قان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی رج لہلسرا وقع علیہ و نصبا رج لہنا ابو یہ اس میں بیٹھنے کا مسئلہ آیا ہے کہ ابو حنیفہ آصم ابن قلب سے اور وہ اپنے والد کلیب سے اور وہ وائل ابن حضور رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھا کرتے تھے نماز میں تو اپنے بائیں پاوں کو بچھا لیا کرتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے اور اپنے دانے پیر کو کھڑا کر لیا کرتے تھے جو طریقہ آپ لوگوں کو بتایا وہ بھی ہے کہ یہ جو یہ مل ہے مل تھے کہ یہ بائیں پیر کے اوپر بیٹھ گئے اور دائیں پیر کو اس طرح سے کھڑا کر لیا یہ ہے واحد نے حجر کی روایت اور بھی کتابوں کے اندر ان کی روایت آ رہی ہے اس میں یہ کہ میں مدینے میں آیا اور میں نے نبی چاہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو دیکھوں تو آپ نے یہ عمل اس طرح سے کیا یہ ہے ان دو حدیثیں ان کی حنفی مسئلہ کہ یہ جہاں تک شواف کا اور مالکیہ کا اور حنابلہ کا مسئلہ ہے وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں شوافت کا عمل تو یہ ہے کہ جو آخری قعدہ ہے چاہے وہ دو رکعت والی نماز ہو اور تین چار والی ہو آخری قاعدے کے اندر وہ ان کا بیٹھنا مختلف ہے وہ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کے اور کولوں کے بل جو ہیں وہ کولوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کی عید یہ ہوئی سمجھا تو کولوں پر بیٹھ رہے ہیں اور دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال دیا گیا یہ دوسرے قاعدے میں شوافق کا مسئلہ یہی ہے یہ بیٹھنے کا اور پہلے قاعدے کے اندر وہ اسی طرح بیٹھتے ہیں جس طرح سے یہ ہنفیا کا, کا, کا مسئلہ ہے یہ ہے شفافے کا جہاں تک حنابیلہ کا مسئلہ ہے حنابلہ دو رکعت والی نماز کے اندر تو ہنافیہ کی آ, کے ساتھ ہیں اور چار رکعت جس میں دو قاعدے ہیں اس کے اندر وہ شوافے کے ساتھ ہیں کیا مطلب کہ پہلے میں تو اسی طرح بیٹھتے ہیں جس طرح ہنفیا بیٹھتے ہیں اور دوسرے قاعدے کے اندر وہ اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح شفافے بیٹھتے ہیں سمجھ میں نہیں الگ نہیں ہوا شافی دو رکعت والی کے اندر بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں مطلب ان کا قاعدہ خیر ہی ہے یہ وہ ایک ہی قاعدہ ہے تو وہ اسی طرح بیٹھیں گے جیسے فضر کی نماز مالکیہ یا دونوں قادوں کے اندر تین رکعت والی نماز چار رکعت والی نماز کے دو قاعدے ہیں دونوں قادوں کے اندر مالکی اسی طرح بیٹھتے ہیں جو یعنی دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر یہ ہے مسلک کا اختلاف اچھا صاحب ان کے پاس بھی دلیل ہیں اور حنفیہ کی دلیل تو یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے ان کے پاس جو دلیل ہے وہ ہے اچھا سا... اس میں ہے کہ ابو حمید حمیدی کی روایت ہے اور وہ روایت اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے معتبر درجے سے آئی ابو حمید سعدی کی روایت اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کامل قالو یک ادو ف تشاہد الآر علا و کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے تشہد میں اپنے کولوں کے بل بیٹھتے بیٹھ تھے یہ ابو ہمیں کی روایت اس تعلق سے حنفیہ کے پاس تو یہ دلیل ہے جو آپ, آپ کے سامنے حدیث ہے اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح بیٹھنا کسی عذر کی وجہ سے کیا ہوگا کیسے سمجھا یہ بات انفیہ نے تعویل کہاں سے کر لی اس کی ایک بنیاد ہے اور بنیاد یہ ہے کہ عبداللہ اللہ ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سمجھا ہے؟ تو وہ راوی ہیں اور عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا بچہ تو میں نے اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز میں اس طرح بیٹھے اس کو کہتے ہیں یہ کہ تربع جس کو اردو میں کہتے ہیں چار زانو بیٹھنا تو مار یہ ہے یہ طرب باؤ فلاح وہ چار دانو اس طرح بیٹھے میں بھی اسی طرح بیٹھ گیا جو میں نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہ بیٹے سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ بائیں پیر پر بیٹھ کر کے اور دائیں پیر کو کھڑا کرنا یہ ابن عمر رضی اللہ نے فرمایا تو ان کے بیٹے نے کہا اور آپ تو اس طرح بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ میرے پیر میرا تحمل نہیں کر پا رہے معلوما کہ معذوری ہے اس معذوری کی وجہ سے گھٹنوں میں کوئی درد ہوگا یا پیروں میں تکلیف ہوگی یا بڑھاپے کے اندر جو ہو جاتا ہے وہ کیفیت اس واسطے وہ چوکڑی مار کر بیٹھے تھے تو انہوں نے وجہ بتلائی معلوم ہوا کہ اصل سنت جو ہے وہ وہی ہے لیکن عذر کی وجہ سے کسی اور حیات میں بیٹھ سکتے ہیں تو کسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوں گے کسی ضرورت کی وجہ سے راوی نے اس کو لے لیا ہے لیکن آپ کا مستقل عمل جو ہے وہ اسی طرح کا بیٹھنے کا ہے جو ابن عمر بھی لے رہے ہیں اور واید ابن حجب بھی جس کو لے رہے ہیں یہی کا ہے Hmm? آگے آ رہی دلوقتي. وہ آئندہ ہفتے بارہ بج گئے سفا کیا ہے اس کا اور باب نمبر پچاس فیٹ تشاہ جو حدیث اس میں گزر چکی ہے وہ حدیث نمبر ایک اس باب نہیں نہیں باب باب صفت جلوسف باب نمبر انچاس کے اطحیات پڑھنے کے وقت میں کس طرح بیٹھا جانا چاہیے وہ ایک حدیث گزر گئی ہے کہ مردوں کو حنفی مسلک کا جو حنفی مسلک جو ہے اور اس کی موافقت کرنے والی یا اس کی مستدل جو حدیث آئی ہے اس کے مطابق بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پیر پیر کو کھڑا رکھنا تو یہ حنفیہ کے نزدیک اسی کو ترجیح ہے اس کی میں تفصیل پچھلے ہفتے بتا چکا اب اس باب کی دوسری حدیث ہے ابو حنیفہ عن, نافع عن ابن عمر انہو سئل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تو پہلی حدیث میں تو مردوں کے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھا کرتے ہیں اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ وہ مردوں ہی کے لیے ہے یا عورتیں اور مرد دونوں کے لیے بیٹھنے کی وہ نشست متعین ہے اس واسطے یہ دوسری روایت آئی کہ جس سے عورتوں کے بیٹھنے کا انداز معلوم ہوتا ہے اب وہ حنیفہ نافیس اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عما سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ عورتیں کس طرح بیٹھا کرتی تھی نماز میں کیسے وہ نماز پڑھتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے میں تو حضرت عبداللہ اب عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ پہلے چار زانو بیٹھا کرتی تھی پھر ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ران رانوں کے بل بیٹھیں یہ تربا نا چار زانو بیٹھنا تو یہ ہے جس طرح میں بیٹھوں یہ ہے تربو تو پہلے عورتیں اس طرح بیٹھتی تھیں اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو دوسرے طرح بیٹھنے کی ہدایت ملی وہ جو ہے رانوں کے بل بیٹھنا وہ وہی ہے یہ ہے اس طرح سے تو یہ امام ہونی روایت عبداللہ ابن عمر کے لا رہے ہیں حضرت ام دردا رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آ رہی ہے وہ دوسری کتابوں میں اور اس میں وہ جو اسی طرح بیٹھنا ان کا ثابت ہے کہ جس طرح سے مرد بیٹھتے یعنی بائیں پیر کو بچھا کر اور دائیں پیر کو کہ انگلیوں کے بل اس کو کھڑا رکھنا ام دردا کا یہ عمل ملتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات میں ہو سکتا ہے کہ وہ عمل بھی رہا ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ حنفیہ اس کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں اگر روایتیں مختلف ہیں تو پھر انہوں نے اس کو کیوں لیا وہ امدردا والی روایت عمل کو کیوں نہیں لیتے تو اس میں حنفی فقہ کہتے ہیں کہ ہم دو روایتوں میں سے اس روایت کو اس لیے لے رہے ہیں کہ عورتوں کے واسطے سطر مطلوب ہے بدن جتنا چھپا رہے اتنا ہی اچھا ہے عورت کے لیے تو مردوں کی جو نشست ہے اس کے مقابلے میں رانوں کے بل بیٹھنا اور دائیں طرف دونوں پیروں کو نکالنا اس میں عورت کا سطر زیادہ ہے اس لیے کہ جب اس طرح بیٹھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینہ اندر کو جھک جائے گا تو ایک طرح کا سطر پایا جاتا ہے بہ نسبت اس کے جس طرح سے مرد بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے تو بالکل سیدھا بیٹھنا ہوتا ہے تو اس میں نسبتاً سطر کم ہے اس واسطہ نفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دو عمل مل رہے ہیں تو ہم نے اس, اس کو لے لیا ہے اور پھر یہ کہ اس میں تو امدار رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل ہے اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں ایسا بیٹھا کرتی تھی. انداز بھی الفاظ کا اور روایت کے بتاتا ہے کہ قابل ترجیح یہی عمل ہے جس کو ہنفیہ نے لیا ہے اور عورتوں کے واسطے اسی کو ترجیح ہے باب فی تشاہت اب تک تو بیٹھنے کا مسئلہ آیا ابھی یہ کہ جو بیٹھنے میں جو پڑھا جاتا ہے تشاہد کہ یہ یا اس کو تحیات اس کا مسئلہ آ رہا ہے ابو حنیفہ نبی اسحاق عن البراء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانونا تشادا کما صورت من القرآن ابو حنیفہ ابو اسحاق سے اور وبرا ابن آذب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم کو تشاہد اس طرح سکھلایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورت سکھلاتے تھے معلوم ہوا کہ بڑا اہتمام تھا اس بات کا اہمیت تھی امپورٹنس تھی تو اس طرح اس کو سکھلانا تو ہمیں بھی اس کی اہمیت کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بچوں کو طلبہ کو جن کو نہ آتی ہو تحیات ان کو تحیات اسی اہتمام سے سکھلانا چاہیے جس طرح قرآن کی صورتیں ہم سکھلاتے ہیں قرآن کی صورتیں یاد کرائیں تحیات بھی یاد کرا دیں ان کو اکثر دیکھنے میں آتا ہے صورت تو یاد ہو جاتی ہے لیکن اتحیات یاد نہیں ہوتی اور یاد کرائی نہیں جاتی اس لیے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی قرآن تو ضروری ہے اور بے شک ضروری ہے مگر تحیات کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اتنی ضروری بات نہیں آ گئی نہیں آئے تو کوئی حرط نہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے ابو حنی فان القاصمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بطل یعنی اتشاہد ابو حنیفہ قاسم سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا خطبہ یعنی تشاہد سکھلایا ہے اس سے بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے ابو حنیف انحمد عن ان ابراہیم ان نبی وائل شفیق ابن سلما ان عبداللہ ابن مسعود اذا صلینا خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقول السلام علی اللہ وفی روایت زیادت من عباده یعنی السلام علی اللہ من عباده پہلے التحیات یہ صحابہ اس طرح پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد یہ کہ السلام علی جبریل ومیکائیل تو یہ تحیات پڑھنے کا صحابہ کا اپنا انداز تھا کہ السلام علی اللہ والسلام من عباده والسلام علی جبریل ومیکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور آپ نے فرمایا ان اللہ علامیہ تو خود ہی السلام ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں اسلام بھی ہے قرآن شریف میں بھی تو آیا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ السلام تو السلام جو ہے اللہ کا صفاتی نام ہے تو جب اللہ کا صفاتی نام خود اسلام ہے تو السلام اللہ کیوں کا تو اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی السلام ہے تو جب تم میں سے کوئی تشاہد پڑھے تو اس کو کہنا چاہیے اتحیات وسلامات و طلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ عباد اللہ صین ارشد اللہ الہ اللہ ارشد اللہ محمد عبدل یہ تو تحیات ہم کو یاد کرائی جاتی ہے نا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرات کہا کرتے تھے السلام علی السلام علی جبریل السلام علی رسول اللہ السلام علی رسول اللہ اس میں نہیں تھا یہاں اضافہ تو رسول اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مت کہو تم السلام علی اللہ لیکن کہو اتحیات وسلم بات وقت تشاہد کے آخر تک اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی سکھلایا اتحیات جو آخر تشاہد تک ایک روایت میں ہم کو سکھلایا اور ایک روایت میں ہے کہ, کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم کہتے جب ہم بیٹھا کرتے تھے نماز کے آخر میں السلام علّہ السلام علی رسول اللہ وعلا ملائکت ہی اور ہم اس میں ملائکہ کا نام بھی لیا کرتے تھے السلام علی جبریل السلام علامیک السلام علی اسرائیل السلام علی اصرافیب اس طرح کا نام لیا کرتے تھے تو نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح مت کہو بلکہ کہو اتحیات وسلمات و صاحب حدیثوں میں اتحیات کے تعلق سے مختلف الفاظ کے ساتھ اتحیات آ رہے ہیں مختلف ہیں اسی واسطے فکان نے کسی نے کسی کو ترجیح دی کسی نے کسی کو ترجیح دی ہے شوافے کے ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والا تشاود جو ہے ان کے اس کو فضیلت ہے اور اس کے الفاظ ہیں ہیںمبارکات و سلوات السّلام علیکم اَََََنبى و رحمت اللہ وبركات السلام علين ولا اب الَََََى ارشد اللہ اللہ, اللہ واشد الن محمد رسول اللہ یہ الفاظ ہیں ابن عباس والے اتحيت کے جس کو شواسن نے لیا ہے اور اس کو انہوں نے فضی دی ہے مالکیہ جو ہیں وہ تشاہد عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عشاہد جبکہ وہ حضرت عمر کا عمال ہے اور ابن عباس جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں تو وہ مرفوع ہے اور یہ جو ہے موقوف ہو جاتی ہے اس طرح سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ تشاہد جو پڑا کرتے تھے وہ اس طرح کہ بسم اللہ ہی وب تحیات اللہ وزاکیات اللہ اور طیبات وسلامات اللہ السلام علیک و رحمۃ اللہ وبرکات علیہ یہ ہے وہ جس کو تمر سے لیا گیا اور امام مالک اس کو ترجیح دے رہے ہیں حنفیہ اس کو لے رہے عبداللہ ابن مسعود والے کو اس میں دو ہیں وجہ ترجیح کی ایک تو یہ ہے کہ ترمیزی اور بزار دونوں یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح سندوں سے جو تحیات مل رہا ہے وہ یہی عبداللہ ابن مسعود والا جس کو حنافیہ لے رہے ہیں امام مسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تقریباً اس پر اجماع ہے اس تحیات پر یہ تو ہو گئی محدثین کے لئے اس اعتبار سے کہ جو وہ اپنے فن کے لحاظ سے جو بیان کرتے ہیں دوسرا خود اس کا انداز جو ہے وہ یہ کہ حماد نے جو استاذ امام ابو حنیفہ کے انہوں نے امام ابو حنیفہ کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ تحیات سکھلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میرے استاذ ابراہیم نخائی نے میرا ہاتھ پکڑ کے تہیات یہ تحیات سکھلایا تھا یہ والا اور انہوں نے یہ بتلایا کہ ان کے استاد القمہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ تہیا سکھلایا تھا اور القمہ نے یہ کہا کہ ان, کو ان کے استاد عبداللہ ابن مسود نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ تہار سکھلایا تھا اور عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے یہ تہیار سکھلایا معلوم ہوا کہ یہ عبد اللہ ابن مسعود سے جو روایت ہو رہی ہے تہیات کی اس میں زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے حنفیہ اس واسطے اس کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہ اختلاف صرف ترجیح اور فضیلت کا ہے ورنہ احادیث میں تو اتحیات اور بھی آ رہے ہیں جس سے وہ مضمون پورا ہو جائے بہر الطحیات وہ صحیح ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے سکھلانے کا تمام ہونا چاہیے ابو حنیفہ ان انحمد ان ابراہیم ان القمان ابن مسودان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتور شکو اج ہی وان یسار ہی مسل تسلیمتیں ابو حنیفہ اپنے استاد حما سے اور ابراہیم نخائی سے اور وہ اپنے استاد القمہ سے اور اپنے استاد عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تو آپ فرماتے السلام علیکم و اللہ یہاں تک کہ آپ کے چہرہ جو ہے اس کا دائیاں حصہ شک کا مطلب یہی ہوگا یہ جس کو کہ رخسار کہیے تو یہ حصہ جو ہے دایاں یہ دکھائی دینے لگتا تھا اور پھر آپ اسی طرح سے بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے اسی طرح کا مطلب کیا ہے السلام علیکم و اللہ بھی کہتے اور اتنا پھیرتے کہ آپ کا بائیں حصہ نظر آنے لگتا چہرے کا اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے دانے جو رخسار تھا خط کے مطلب یہ رخسار ہوتا ہے اس کی سفیدی نظر آنے لگ جائے اب تو داڑی تو تھی خالی داڑھی نظر آنے تو الگ بات ہے لیکن یہ کہ اتنا گھما دینا کہ آپ کا یہ چہرہ کے یہ حصہ نظر آنے لگ جائے یہ ہے مطلب تو معلوم ہوا کہ خالی سرام اس طرح کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ اتنا پورا ہونا چاہیے تاکہ پیچھے والا اگر دیکھ سکے تو اس کو یہ رختار نظر آنا چاہیے اسی, با اسی طرح بائیں طرف بھی تو پورا سلام پھیرنا چاہیے ابو حنیفہ دوسری روایت ہے کہ ابو حنیفہ قاسم سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ اپنے مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے دو سلام تو حنفیہ اور شوافے اور حنابلہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ دو سلام ہے نماز میں صرف مالکیہ کا ایک مسلک ہے کہ وہ ایک سلام کو ضروری سمجھتے ہیں ایک سلام ہے چنانچہ امام مالک کے اندر جو روایت آ رہی ہے تو اس میں امام مالک کا جو, جو فرمانا ہے اور فتویٰ ہے وہ یہ کہ امام دائیں طرف سلام پھیرے اور مقتدی جو ہیں وہ سلام پھیرنے میں اپنے دائیں طرف والے کی بھی نیت کر لیں اس کے بھی ان امام کی لیکن جب اگر بائیں طرف بھی کچھ مقتدی ایسے ہیں کہ جو السلام علیکم و رحمت اللہ کہہ رہے ہیں امام کے بائیں طرف بھی تو گے تب اس صورت میں امام بائیں بھی السلام علیکم ان کو ان کی نیت سے اور اگر مختدی اتنے نہ ہو بلکہ دو ہی مقتضی ہیں وہ پیچھے ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک دائیں طرف سلام پھیرے گا امام بائیں طرف پھیرنے کی ضرورت نہیں تو وہ ایک درجے میں وہ جواب دینا ہے اگر بائیں طرف پھیرنا ہے مختدیوں کے سلام کا ورنہ تو ایک ہی سلام ہوا ان کے نزدیک ان کے لیے ان کے پاس دلیل کیا ہے دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت عائشہ رضی اللہ عنا کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلیم یو سلیم وی تسلیم اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام پھیرتے تھے یہ ہے مالکیا کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہاں اس کا جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم کی نماز کی زیادہ خبر جو ہے مردوں کو ہوگی کہ عورتوں کو ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر تو مردوں میں نماز پڑھاتے تھے تو عورتیں تو بہت پیچھے ہوتی تھی اور گھر میں آپ پڑھتے تھے تو وہ ایک سلام کس نیت سے ہے اور دوسرا سلام کس نیت سے ہے اس کو کیا سنتے ہیں کی زور سے تھوڑی السلام علیکم کہہ رہے تو مردوں سے جو روایتیں آ رہی ہیں اس میں دو سلام کا ہی تذکرہ ہے ایک سلام کا بالکل نہیں وہ عائشہ کی روایت ہے اس واسطے حنفیہ دو سلام اور شواف اور حنابیلا ہنبی وہ دو ہی سلام کے قائل ہیں صرف مالکیہ ایک سلام کو ضروری کہتے ہیں باب تخفیف الامام اصلاح امام کو نماز ہلکی پڑھانی چاہیے یہ مسئلہ اس میں آ رہا ہے معلوم ہوا کہ سقاہ کے نزدیک یہ بہت اہم چیز ہے اگر اہم نہ ہوتی تو اس کا مستقل باب نہ قائم ہوتا ابو حنیف عن حماد عن ابراہیم قال کانا عبداللہ بن مسعود وحزیف وابو موسی وغیرہم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعوا یا تو ان انا ہوگا ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعوا فی منزلیں أقيمت الصلاة فجعلوا يقولون تقدم يا فلان لصاحب المنزل فأبى فقال تقدم أنت يا أبا عبد الرحمن فتقدم على وصلى صلاة خفيفة فتقدم وصلى صلاة خفيفة وجيزة أتم الركوع والسجود فلما انصرف قال القوم لقد حفظ أبو عبد الرحمن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو حنیفہ اپنے استاد حماد سے اور وہ اپنے استاد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور حضیفہ اور ابو موسا معلوم ہے کہ ابراہیم اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں القمہ جو ہیں ان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا تو اس لحاظ سے محدثین کے اپنے اصول کے مطابق یہ منقطع حدیث ہوگی بیچ میں سے ایک کڑی کا ذکر نہیں مگر چونکہ ابراہیم نخعی بڑے معتبر ہیں اور ابراہیم نخعی کے استاد القمہ جو ہیں وہ ساری روایت لیتے ہیں اور وہ اپنے استاد عبداللہ ابن مسعد سے لیتے ہیں اس واسطے اس سے روایت کا درجہ گھٹے گا نہیں یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے ویسے ہی نہیں بیان کیا اپنے استاد القامہ کا نام ورنہ تو انہیں سے ملی ہوگی ان کو روایت اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود اور حزیفہ اور ابو موسا اور ان کے علاوہ اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں جمع ہوئے نماز کا وقت آ نماز کھڑی کی گئی نماز کی تیاری ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب آپ نماز پڑھائیے اور وہ کن کو کہا جو گھر کے لوگ تھے گھر والا جو تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں بھی یہ علم تھا کہ گھر والا زیادہ مستحق ہے امامت کا کیونکہ گھر بھی تو اسی کا ہے تو لہذا اس کو حق ملنا چاہیے کہ وہ امام بنے وہ نماز پڑھائے مگر بشرتے کہ وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہو صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ امام بن سکتا ہے تو صحابہ میں تو اس کا سوال ہی نہیں تھا کہ بھئی کوئی ایسا ہو کہ جو اہلیت نہ رکھتا ہو اس دیے گھر والے سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں اس نے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں نماز پڑھاتا آپ کسی کو مقرر کریں تو پھر سب نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن آپ آگے بڑھئے نماز پڑھانے کے لیے ان سے مراد کون ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن آپ آگے بڑھیں انہوں نے نماز پڑھائی بہت ہلکی اور مختصر لیکن رک اور سجدہ مکمل کیا تو اس پر میں ابھی آگے بتاؤں گا پھر جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو سب لوگوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے یعنی عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے انداز کو بالکل محفوظ رکھا ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھانے کا انداز یہی ہوتا تھا صاحب اس میں دو باتیں ایک تو جس کے لیے باب قائم کیا ہے وہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز مختصر ہونی چاہیے ہلکی پھلکی اس کا اتنا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ایک روز کہ یا رسول اللہ میں نے تو مسجد میں فلانی مسجد میں جو میں جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے میں نے اس میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چھوڑ دیا اس لیے کہ وہاں امام جو ہیں وہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے وقت اتنا غصہ کرتے وقت کبھی نہیں دیکھا جتنا اس روز آپ نے غصہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو اور لوگ نماز پڑھنے کے لئے نہ مسجدوں کے اندر تو بہت آپ نے غصہ فرمایا تھا ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جن کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ عصلم کی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے معاذ انا احب اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو حضرت معاذ نے بھی جواب کیا یار رسول اللہ ان احبد میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اللہ عمین اعلیٰ ذکری کا و شکریہ وہ سنی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کہاں تو مہذب ابن جبر رضی اللہ عنہ کا یہ رتبا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسی طرح سے مہاذ ابن جبر رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے آپ بھیج رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا رخصت کرتے وقت کہ جب تمہارے سامنے مقدمات آئیں گے مسائل آئیں گے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے تو مہذب نے جبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یار رسول اللہ میں قرآن میں دیکھوں گا تو قرآن میں اگر اس کا حکم ملے گا میں اس کے مطابق جواب دوں گا آپ نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں رسول اللہ کی سنت میں دیکھوں گا کہ آپ کی جو سنت ہے آپ کی جو تعلیم ہے اس میں کوئی بات ملتی ہے کہ نہیں تو آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملا تو پھر اس بعد انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر میں اشتہاد کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ کے رسول کو اچھی بات کی ہدایت دی ہے مطلب سمجھ اس کو فہم دیا آپ نے تعریف فرمائی اسی واسطے فکہ صاحبہ میں ماذ نے جبل کو سمجھا جاتا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جبل کا اتنا درجہ اونچا ہے مگر ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہذب نے جبل پر بھی اس بات پر غصے ہوئے کہ انہوں نے نماز کے اندر قرآت لمبی کی تھی. تو معلوم ہوا کہ نماز کو مختصر ہونا چاہیے اور اس کی وجہ آپ نے فرمائی کہ نماز میں بوئے لوگ بھی ہوتے ہیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جلدی کہیں جانا ہے میں اس واسطے نماز کو مختصر ہونا چاہیے باپ سے بات ہٹ رہی ہے اور وقت بھی میرا پورا ہو چکا لیکن میں اس لیے مختصر میں کہہ دوں عجیب بات یہ ہے کہ آگے وہ مسئلہ آئے گا شاید ہو سکتا ہے لیکن میں بارا... کہ جب نماز کو جو مقصود ہے عبادت کے لحاظ سے اگر اس کو مختصر کرنے کی بات آ رہی ہے خطبہ جمعہ کے بارے میں کیا کہیں گے سو ہے آیا جمعہ میں تو اس کی رعایت ہونی چاہیے وہ خطبہ جس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے دوران جو ہے نہ گفتگو کرو نہ با... نہ قرآن شریف اطلاوت کرو اور حنفی مسلک کے لیے تو لحاظ سے تو نماز بھی مت پڑھو کچھ بھی شوافیت تو زیادہ زیادہ وہ دو رکعت جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یہاں جو ہے وہ تحیت المسجد واجب کے درجے میں ہے وہ صرف اس کو مستفنا کرتے ہیں نفیہ کسی کو مستفنا نہیں کرتے ہیں. وہ خطبہ جمعہ جو اتنی پابندی رکھتا ہے وہ ہمارے یہاں آدھا آدھے گھنٹے کے ہو رہے سویا تو یہ, یہ کس قدر عجیب بات ہے فقہ سے اور شریعت کی منشا سے دور کرنے والی اور لوگوں کو جو ہے وہ فطرے میں مبتلا کرنے والی چیز ہے تو ایک تو یہ ہوا کہ نماز ہلکی ہونی چاہیے نماز ہلکی ہونے کے معنی کیا ہے اگر صرف اتنی بات ہوتی ہی نماز ہلکی تو پھر ہم جیسے لوگ تو مرغے کی ٹھونگ مارا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رکو اور سجدہ پورا معلوم ہوا کہ قراعت قرآن وہ مختصر ہو سورہ فاتحہ تو بہت اہم ہے اور واجب ہے لیکن اس کے بعد جو پڑھا جائے وہ مختصر ہونا چاہیے دیکھا جانا چاہیے جو اس کی ہے بھائی فجر میں ذرا لمبی ہوگی اور عشاء اور ظہر میں اور اثر میں اس کے مقابلے مختصر ہوگی اور مغرب میں مختصر ہے لیکن اگر مسلحت اس کا تقاضا کر رہی ہو کہ فجر میں اس سے بھی زیادہ مختصر تو کیا جائے گا چنانچہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز میں جو ہے وہ کلیائی الکافر قربلہ ہی پڑھ دی تھی کیونکہ اس وقت کی مسلحت یہی کہہ رہی تھی تو معلوم ہوا کہ قراءت کو مختصر کیا جائے اگر اس کی مسلحت ہے لیکن رکو اور سجدہ وہ پورا ہونا چاہیے پورا ہونے کا مطلب یہ کہ کم سے کم تین مرتبہ سبحان رب العظیم اور تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ ہو اور ٹھہرا ہونا چاہیے تو مرغے کی ٹھونگے رقو میں نہ ماری جائیں لیکن قیراعت کو مختصر کیا جائے وہ اس بات سے سمجھ میں آتی ہے تیسرا مسئلہ اس سے کیا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ نماز میں امامت کے واسطے انتخاب ہونا چاہیے اس کا کہ جو اس پورے جماعت کے اندر افضل ہو اپنے فقہ کے علم کے اعتبار سے تو پہلے تو انہوں نے گھر والے کو کہا کیوں گھر والے کا حق ہے جب گھر والے نے انکار کر دیا تو تمام صحابہ نے کیا کہا عبداللہ اب ابن مسعود کو کہا کہ آپ آگے بڑھیے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ عبداللہ بن مسعود کے عالم ہونے پر اور فقی ہونے پر متفق تھے اس لیے ان سے گزارش کی اور جب انہوں نے نماز پڑھا دی تو سب نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز نماز کا جو تھا اس کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے تو معلوم ہوا کہ فقہ کا علم جس کے پاس زیادہ ہو اسی کو امامت کے لیے مقرر کرنا چاہیے یہ اس سے دو تین مسئلے نکل کر آتے ہیں چٹائی پر نماز پڑھنے کے بیان اس میں ہے ابو حنیفہ نبی عن عن سعید ان دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی يسجد علی ابو حنیف ابو سفیان سے اور وہ جابر سے اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جابر بھی صحابی ہیں اور ابو سعید بھی صحابی ہیں تو ایک صحابی تُسے صحابی سے روایت کرتے ہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس حاضر ہوئے تو آپ کو انہوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے چٹائی پر کہ آپ اس پر سجدہ کر رہے تھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز بغیر کسی مسلے کے جانماز کے زمین پر نماز پڑھنا افضل ہے یا کسی اور چیز کا استعمال کرنا جانماز کے طور پر وہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں مسئلہ یہ پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے جو بطور جا نماز کے بنائی جائے وہ زمین کی قسم سے ہو جیسے پتیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے گھاس پھوس کی بنی ہوئی کوئی چٹائی ہوتی ہے حسیر جس کو کہتے ہیں یا کارپیٹ یا کپڑے کی کوئی چیز ہو یہ ایک مسئلہ ہے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ نماز میں چونکہ توازو اور خاک ساری مقصود ہے اور توازوں اور انکساری اور خاکساری ساری زمین کے اوپر نماز پڑھنے میں زیادہ ہے کہ زمین سے پر پیشانی رکھی جا رہی ہے ناک مٹی پر رکھی جا رہی تو اس میں زیادہ توازو ہے اسی لیے قاضی ایاز کی رائے یہ ہے کہ زمین پر نماز پڑھنا افضل ہے لیکن دوسرے حضرات کا کہنا یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا توازو تو اصل میں خود ان آماز ان حرکتوں سے پیدا ہو رہی ہے کہ آدمی کھڑا ہو رہا ہے رکو کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے اب جب اس نے اپنا سرٹ جھکا دیا اور ٹکا دیا تو وہ چاہے کسی کپڑے کے اوپر ہو یا زمین کے اوپر ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں چنانچہ یہاں چٹائی کے لفظ ہے اور چٹائی کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جو گھاس اور پھوس کی بنی ہوئی ہو ایک اور موقع پر یہ بھی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ان کے والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے ملنے کے لیے تو نماز کا وقت ہوتا تھا تو, تو آپ کے لیے کپڑا بچھا دیا جاتا چادر بچھا دیتے اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے شروع کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ تائشہ اس کی راضی ہیں عزت عائشہ کے لفظ یا نہیں مگر یہ کہ مضمونی بتا رہا ہے طائشہ کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان پر مرض وفات میں ایک بے ہوشی کی کیفیت تاریخ اوگ میاں آلئی ہی جب آپ پر بے ہوشی ہوئی اور پھر آپ کے کی وہ کیفیت ختم ہوئی اور نماز کا بتایا آیا تو عائشہ رضی اللہ عں کو حکم دیا کہ کسی کو بھیجو ابو بکر کو پلانے کے لیے کہ وہ نماز پڑھائیں اس کے بعد سے الفاظ الا ابی بکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسلہ انی شعی ال کبیر و اینی مطالعہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مقامی عرقہ فشتم عئی انتی و و عند رسول اللہ صلی اللہ وسلم فيرسل الى عمر فيصلي بهم ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتن صواهب يوسف مري أبا بكر فليصلي بالناس فلما نودي بالصلاة سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤزم وهو يقول حي على الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوني, ارفعوني فقالت آئشة قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت في عذرٍ کالا فع نو جولت خرۃ عینی قالت صلاح کالت عائشت فرفاتوی و قدم آخر فلما بکر ابو بكر فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تأخر فأومأ اليه رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری الله بکر و قان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزا اہ یو قبیر و یو قبیر ابو بکر بتک بیرنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرغ ابو بکر الامام صلی اللہ علیہ وسلم قبض تو حضرت عائشہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا بلانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تم کو کہ لوگوں کو نماز پڑھا تو ابو بکر صدیق نے جواب محض عائشہ کے پاس یہ را کے کہ بھیجا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور میرا دل بھی بڑا نرم ہے بھلا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پہ نہیں دیکھوں گا تو مجھ سے نہیں رہا جائے گا ارقلی ضالق مجھ پر رقت تاری ہو جائے گی اور جب رقت تاری ہوگی تو میں کس طرح سے میں قرآن شریف پڑھوں گا نماز کے اندر تو اس واسطے تم ایسا کرو فشتمی انتی و حفصہ تم اور حفصہ دونوں مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ وہ کسی کو حضرت عمر کے پاس بھیج دیں حضرت عمر ذرا مضبوط دل کے ہیں مطلب یہ ہے فیوسلی بہم اور وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے ایسے ہی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوئی اور تو وہ تو تھیں وہاں اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر جو ہیں بڑے نرم دل کے ہیں ان سے پہنی جائے گا قرآن شریف آپ حضرت عمر کے پاس بھیج دیجئے کسی کو بلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑی یوسف والیا ہو عرت یوسف علیہ السلاط والسلام کے ذکر میں جو عورتوں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کس طرح کی چالیں چلنی تھی انہوں نے اسی واسطے جو اس کے شوہر عزیز نبی کیا کہا تھا ان کی کن تی مرالخواتین اور ان قید کن قید کا لذبی الفاظ میں آ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ عورتیں بڑی چال والی ہیں تو یہاں مراد یہی ہے کہ تم عورتیں جو ہیں وہ چالیں چلتی ہو عائشہ کو اس انداز میں آپ نے فرمایا حکم دو کہو تم ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائیں تو آپ نے اب ذرا سختی کے ساتھ حکم دیا ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں فلم مانو دیا جب اذان دی گئی نماز کے واسطے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی آواز کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ حل صلاح نماز کے لیے آؤ تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ نے ابو بکر کو حکم دے دیا نماز پڑھانے کے لیے امر تو ابابکرس اور آپ کو زور ہے آپ بیمار ہیں آپ سے اٹھا نہیں جائے گا اس لیے آپ نہ تصو لے جائیں آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ اس لیے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اب نماز کے لیے جب مس نے کہہ دیا تو مجھے اٹھاؤ طاشا کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اٹھایا دو آدمیوں کے درمیان میں آپ کو لے جانے کے واسطے اور آپ اس طرح جا رہے تھے کہ آپ کے زمین آپ کے پیر زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے وہ قدمہ تخدان الرد اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز کے درمیان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے خسفس خس کو محسوس کیا جیسے آ، کوئی آدمی آیا تو اندازہ ہو جاتا ہے کوئی آ رہا ہے یہ ہے لاس تو آپ کے چلنے کو جب آپ ابو بکر نے محسوس کیا تو وہ پیچھے کو ہٹنے لگے تاخرا فاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ہی رہو ہٹنے کی ضرورت نہیں فض السنبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ابی بکر ابو بکر کے بائیں طرف نبی کریم تشریف لے آئے بائیں طرف کون ہوتا ہے امام اس کا مطلب یہ امام کی جگہ خود آ گئے. اور جو امام تھا اس کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا کہ تم ہٹنے کی ضرورت نہیں وہیں رہو تو وہ دائیں طرف آ اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ مختدی بن گئے وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضا آہ یوکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر میں ہو گئے کہ آپ تقبیر فرماتے تھے اور ابو بکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے آپ کی آواز اس وقت کمزوری کی وجہ سے ہلکی تھی تو ابو بکر آپ کی کہ تقبیر کہتے تھے اور لوگ جو ہے ابو بکر کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے کیونکہ کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی یہاں تک کہ فارغ ہو گئے نماز سے پھر اس نماز کے علاوہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نماز نہ پڑھی یہ آخری نماز تھی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور ابو بکر جو ہیں وہ امام ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یہاں تک بڑھی کہ آپ کا انتقال ہوا یہاں سے اس حدیث میں اور اس واقعے میں وہ تین مسئلے آ رہے ہیں ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت سامنے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ پر ابو بکر صدیق کا انتخاب فرمایا اور نماز کے لیے کسی کے انتخاب کیے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پورے مجمع میں اور پوری جماعت میں سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ امامت کا حق رکھنے والا ہے میں پہلے جو حدیث گزر چکی تھی گزشتہ ہفتے اور میں نے وہاں اترایا تھا کہ ایک گھر کے اندر سب صحابہ جمع ہوئے تھے تو گھر والے سے کہا اس نے انکار کیا تو ابو عبداللہ ابن مسود سے سب نے کہا اور انہوں نے نماز پڑھائی وہاں بھی میں نے بتلایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا عالم ہونا اور فقی ہونا تمام صحابہ کے نزدیک مسلم تھا اسی واسطے ان کا انتخاب کیا گیا جب والے نے انکار کر دیا تو مجمع میں پھر عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ کوئی فقہ کا ماہر نہیں ہے لہذا انہیں کو امام بنا ہے یہاں بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علام سید بکر صدیق کا انتخاب فرما اور اس تاکید کے ساتھ کہ حضرت عائشہ مشورہ دے رہی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں کسی اور کو بلا لیں عمر کو بلا لیں لیکن آپ اس پر ناگواری ظاہر کر رہے ہیں اور ابو بکر کو بڑی تاخیر سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کا انتخاب ہونا چاہیے اس سے حضرت ابو بکر کی فضیلت سامنے آئی اور یہ ان کا پورے مجمع صحابہ کے اندر افضل ہونا جب اس سے بات سمجھ میں آئی یہی دلیل بنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ کے خلیفہ ہونے کی چنا اسی واضح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم کیف فنوس ابا بکر عمور دنیا نا و آسر آسربی و صلی اللہ علیہ وسلم امور دیننا ہم کس طرح سے ان کو اپنے دنیا کے کاموں پر ترجیح نہ دیتے ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے دین کے معاملات کے اندر ان کو ہم پر ترجیح دی تھی یہ حضرت علی رضی اللہ کو فرمایا تو اسی لیے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا کیونکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا تھا نمازوں کا تو نماز جو اہم ترین چیز ہے دین کی اور دین جو ہے وہ ساری دنیا پر حاوی ہے اور شامل ہے تو معلوم ہوا کہ جو نماز پڑھانے کا حق رکھتا ہے وہی دراصل امیر بننے کا بھی حق رکھتا ہے بشرطح کہ امام بنایا جائے ایسے ہی کو جیسا کہ رسول نے بنایا آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز کے لیے شریک ہونے کے واسطے ابو بکر ہٹنے لگے کیوں ہٹنے لگے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نہایت ہی اعلی درجے کی دین میں سمجھ کی بات ہے ابو بکر صدیق کی نظر اسی پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا آپ سب سے افضل ہیں اور امامت جو ہے وہ افضل کی ہونی چاہیے جب آپ تشریف لے ہیں اب کسی غیر نبی کے امام بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نبی ہیں نبی ہی امام ہوں گے اس لیے وہ ہٹنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹنے سے اس لیے منع کیا کہ اس میں عمل کثیر ہوتا ہے آپ سمجھ سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے کیوں ہٹنے سے روکا تھا اشارے سے اس لیے روکا کہ ابو بکر کو ہٹنا پڑے گا تو پیچھے چل کر آنا پڑے گا پھر دوسرے لوگوں کو بھی وہاں سے جگہ چھوڑنی پڑے گی تو ایک پورا ایک لمبا سلسلہ جو ہے امل کثیر کا ہو جائے گا اور عمل کثیر جو ہے وہ نماز کو توڑ دیتا ہے اس لیے آپ نے اشارے سے روک دیا کہ تم یہی رہو اور آپ جو ہے وہ امام کی جگہ پر آگئے جبکہ ایک مختدی ہو تو امام کو جہاں ہونا چاہیے وہیں آپ تشریف لے آئے یہ سے دوسرا مسئلہ نکلا ہے اور تیسری بات اس تیسرا مسئلہ اس سے یہ بھی نکلا کہ قائد جو ہے وہ یعنی بیٹھنے والا اس کے پیچھے کھڑے رہنے والے نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدیوں کو وہ عذر ہے نہیں صحت مند ہیں تندرست ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی جو ہیں وہ قیام کی صورت میں نماز پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذر ہو اگر امام کو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے امامت کا وہ حق وہ رکھتا ہے اس واسطے کہ وہ فقی ہے بہترین قرآن شریف پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ جو اہلیت ہیں جو شرائط ہیں امامت کی جب اس میں پائی جاتی ہیں اور بیٹھ کر کے ازرگ کی وجہ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تو کیوں اس کو وہ امامت نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت فرمائی اس سے یہ بات بھی سامنے آئی تیسرا چوتھی بات یہ, یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہوں گے اس جگہ پہ تو نمازیوں کے سامنے سے گزرے ہوں گے تو اس لیے یہ سوال دہن میں پیدا ہو نہ ہو کہ آپ کس طرح سے نمازی کو سامنے سے گزر کر گئے جبکہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی سخت ممانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہے آپ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ اگر لوگوں کو نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے تو چالیس سال تک کھڑے رہ کر انتظار کرنا گوارہ لیں اور سامنے سے گزرنے کو تیار نہ ہو اتنا بڑا گنا ہے اب لوگ بہت احتیاطی کرتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھیں نماز کے سامنے گزر جائیں گے حرم شریف میں تو اس کی مجبوری ہے کیونکہ وہاں طواف اگر نمازیوں کی ویسر یہ ہو کہ کوئی سامنے سے نہ گزرے تو پھر تو طواف ہو ہی نہیں وہاں اور جبکہ حرم شریف کے اندر اہم ترین عبادت بلکہ مقصود جو ہے وہاں وہ طواف کرنا ہے اس مجبوری کی وجہ سے شریعت نے کیا کہا گیا کہ وہاں جو ہے اس بات کا استثناء ہوگا کہ لوگ طواف کرتے رہے اگرچہ ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہاں تو مستثنا ہے لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کر کے ہر جگہ ہی وہ صورت اختیار کر لی ہاں بے شک فکہ نے اس پر نظر کی اور یہ سوچا کہ بھئی اگر آخر کوئی اس کا فاصلہ ہونا چاہیے اگر کوئی فاصلہ متعین نہ کیجیے تو کوئی بھی آدمی اگر جنگل کے اندر نماز پڑھا تو ایک میل دو میل میل کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتا پھر تو تو بہت مشکل ہو جائے گی اس لیے انہوں نے یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی میدان میں نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بہت بڑا حال ہے کہ جس سے نماز پڑھ رہا ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی نہ گزرے تو ٹھیک ہے اگر وہ دور سے گزر جائیں تو گزر سکتے ہیں یہ کہاں نے راستہ نکالا لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ بے وجہ بھی سامنے سے گزریں معلوم ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے گزر جائیں لیکن بے وجہ بھی سامنے سے گزرے کم سے کم اس سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سامنے سے گزرنا شریعت کو پسند نہیں ہے تو سامنے سے نہ گزرے پیچھے سے جائیں ہاں راستہ ہی نہ ہو پیچھے سے گزرنے کا تو مجبوری ہے کہ بھئی سامنے سے دور سے گزر جائیں اسی طرح سے شریعت فقہ نے یہ بھی کہا کہ نمازی کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے نمازی اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے کہ نہ تو اس نے کوئی سترا قائم کیا اور نہ اس نے پیچھے گزرنے والوں کے لیے جگہ چھوڑی ظاہر ہے کہ اب کوئی نہ کوئی گزرے گا کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے گناہ کا ذمہ دار یہ ہے تو یہ بھی گنہ گار ہوگا یہ فقار اسی لیے کہتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کے جن لوگوں کو مسائل معلوم نہیں ہیں وہ چاہے کہیں کے کہ بھی ہوں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ خالی مسجد پڑھی ہوگی وہاں چھوڑ کے یہاں نماز پڑھیں گے ارے بند خدا کہ وہاں نماز پڑھ لو میاں وہاں نہیں پڑھیں گے اب سامنے سے گزرنے والے گزر رہے ہیں یہ دراصل شریعت کی منشا جو ہے اس سے کی دلیل ہے نماز پڑھنے والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ پیچھے سے گزر جائیں ایک ہے گزر مجبوراً گزرنے کی اجازت کا ہونا اور ایک ہے شریعت پسند کیا کرتی اس کو بھی تو ریاض کرنا چاہیے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو کیوں گزرے اس بارے میں بھی فکہ ایک یہ کہتے ہیں کہ امام کی نماز اصل ہے اور مقتنیوں کی نماز جو امام کے تابے ہے امام جب نماز پڑھا رہا ہو تو امام کے سامنے سے نہیں گزریں گے لیکن اگر مختدیوں کے سامنے سے گزر جائے اور امام کے سامنے سے نہ گزریں تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں سمجھا جائے گا یہ کہانی اس کی تصریح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا کہ مختدیوں کے سامنے سے گزر کر امام تک پہنچے ہیں امام کے سامنے سے آپ نہیں گزرے چنانچہ اگر کوئی نماز ہو رہی ہو جماعت کے ساتھ تو امام کے سامنے سے نہ گزرے اسی لیے سترا صرف امام کے سامنے رکھ دینا کافی ہر ہر مقتدی کے سامنے رکھنا ضروری نہیں ہاں جب نماز پوری ہو جائے گی اب جو لوگ اپنی نماز بعد میں چھٹی بھی پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت اس کا حکم دوسرا ہو جائے گا پھر اس کے سامنے سے نہ گزرا جائے لگے ہاتھوں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں اور وہ یہ کہ ایک ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا اور ایک ہے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے ہٹنا یہ دو الگ الگ چیز ہے یہ میں اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ نمازی کے سامنے اگر بیٹھے ہیں اور پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے انتظار میں ہے کہ جب یہ سلام پھیرے گا تو میں ہٹوں گا اس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو نمازی کے سامنے سے ہٹنا ہے گزرنا اور چیز ہے ہٹنا اور چیز ہے گزرنے کے معنی تو یہ ہے کہ یہ اگر نمازی ہے تو ادھر سے آنے والا ادھر چلے جائے یہ ہے گزرنا اور جو خود نمازی کے سامنے پہلے سے بیٹھا ہے اگر وہ ہٹے گا تو اس کو گزرنا نہیں کہیں گے وہ ہٹ سکتا ہے بلکہ ہٹ جانا چاہیے جب ضرورت نہیں ہے وہاں بیٹھنے کی تو یہ کئی مسئلے اس حدیث سے نکلے ہیں چوتھی پانچویں بات ایک اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیالت صلاح کی آواز کو سنا تو آپ کی طبیعت میں کیسی بے چینی پیدا ہوگی نماز میں شامل ہونے کے لیے اس سے گویا نماز کی طرف رغبت آپ کی یہ سامنے آتی ہے ہم لوگوں کا حال یہ کہ امام تو یال ال یال صلاح کہرا ہماری بلا سے ہم اپنے کاموں میں مگن اپنی مشہوریتوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حیال صلاح جب کہے امام معذم اس کا ایک حق ہے اور اس حق کو ادا کرنا چاہیے نماز کی تیاریوں میں لگ جانا چاہیے باب امامتی ولد الزنا والعبد ورابی جو ولد ضناح ہو یعنی زنا سے کوئی جو پیدا ہوا شخص ہو وہ اور اسی طرح سے غلام اور ایک گاؤں والا بالکل دیہاتی ان کے امامت کا مسئلہ اس میں آ رہا ہے حماد عبی عن ابراہیم کال ام القوم ولد الزنا والعبد ابد اذا کرا القرآنا حماد اپنے والد سے اور وہ ابراہیم نفئی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ولد ذنا اور غلام اور گاؤں والا وہ لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں جبکہ وہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام کا افضل ہونا چاہیے امام کو مسئلہ یہ ہے کہ زنا سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو افضل نہیں سمجھا جائے گا تو کیا یہ امامت کر سکتا ہے اسی طرح سے گاؤں غلام جو ہے وہ آزاد کے مقابلے میں افضل نہیں ہے ان کے برابر نہیں کیا یہ امامت کر سکتا ہے یہ گاؤں والا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں نصبی شرافت جو ہے اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے بلکہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو زنا سے اولاد پیدا ہوتی تھی اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تب ظاہر ہے کہ اس کو اس کی تربیت اس کی ٹریننگ اس کو مہذب بنانا شائستہ بنانا اس کو تعلیم دینا اس کا کہاں اہتمام کوئی کرے گا اسی طرح سے غلاموں کو کون پڑھاتا سکھاتا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے یا گاؤں کے لوگ دور شہر کے ماحول سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے پاس علم نہیں ہوتا تہذیب اور شائستہ کی نہیں ہوتی یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا لیکن اگر ذنا سے پیدا ہونے والا کوئی شخص اگر وہ قرآن کا ماہر ہے اگر وہ عالم ہے اگر وہ فقیر ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس کو امام نہ بنایا جائے چونکہ یہ غلام ہے چونکہ یہ سینا سے پیدا ہوا ہے چونکہ یہ گاؤں والا ہے اگرچہ عالم ہے اگرچہ فقی ہے اگرچہ قاری ہے تو امام نہیں بنایا جائے گا ایسا نہیں ہے اصل تو سبب وہ یہ ہے کہ اس میں امامت کے حق ہونے مستحق ہونے کے لیے کہ علم ہونا چاہیے فضل ہونا چاہیے تقویٰ ہونا چاہیے کرات قرآن اس کی صحیح ہونی چاہیے یہ ساری باتیں پیدا اس میں ہوں تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کس خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کے دس پشتوں میں بھی شرافت چلی آتی کہ نہیں آتی ہم کو اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ وہی بتانا مقصود ہے باب ال اسنئی نہیں جماعت ان پچپن جو ہیں وہ یہ کہ دو آدمی بھی اگر نماز پڑھیں تو ان کی بھی جماعت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ عربی زبان میں اور محاورے میں دو کو جمانی کہا جاتا جمانی جماعت نہیں کہتے جمع کہتے ہی ہیں دو سے زیادہ کو اسی واسطے عربی زبان کے اندر سیگے تین ہیں آپ اگر انگلش میں دیکھیں تو دو ہی ہیں ایک سنگولر ایک پرور لیکن عربی کے اندر تین سیغے ہیں ایک تو واحد ایک تثنیہ اور ایک جمع تین سیگے آتے ہیں تو واحد تو سنگولر کی جگہ ہو گیا اور پرورر کی جگہ جمع ہے لیکن بیچ میں ایک اور نکلا ہوا ہے, ہے تثنیہ دو کے واسطے تو دو کو جو ہیں وہ عام طور پر جمع نہیں سمجھا جاتا اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دو آدمی اگر ہوں تو ان کی جماعت ہو سکتی ہے کیونکہ جمع کا سیگ ان پر نہیں پایا جاتا اس لیے یہ باب قائم ہوا ابو حنیف عسم عنی کرمان ابن عباسن صلی اللہ علیہ وسلم صلاب رجولن فصل خلفہ وم رتن خلفظ علی کا صلاب جماعت ابو حنیف سے۔ اور وہ ایک نماز سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھائی اور اس شخص نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور عورت نے اس آدمی کے پیچھے کھڑو ہو کر نماز پڑھی تو آپ نے اس طرح سے تین آدمیوں کو نماز پڑھا دی تو عورت پیچھے رہی اور وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں رہا پیچھے تھوڑا سا ہٹ کر کے یہ جب اس آدمی کا پیچھے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ بالکل پیچھے تھا بلکہ وہ چونکہ دوسری حدیث آ چکی ہے کہ برابر میں کھڑے ہونے والی بات ہاں البتہ اس سے یہ مسئلہ ضرور نکلتا ہے کہ جو حنفی مسلک ہے اور وہ یہ ہے کہ مقتدی کو اگر امام کے ساتھ کھڑا ہونا تو بالکل اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے تھوڑا سا پیچھا ہٹنا چاہیے تو خلف قلب اس میں آ رہا ہے تیسرا مسئلہ اس سے یہ بھی نکلا کہ اگر عورت ہے اور ایک مرد ہے اور ایک امام ہے مسئلہ تو مرد کو تو امام کے برابر کھڑونا کیونکہ اکیلا مختدی اور عورت جو ہے وہ اس کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی نہ دونوں برابر مرد اور عورت مل کر کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ عورت کو پیچھے ہی کھڑا ہونا چاہیے یہی ہے حنفیہ کا مسئلہ کہ عورت کا مرد سے محاذات جو ہے کہ بالکل ملا وہ ہونا وہ نماز کو توڑ دیتا ہے اس میں رشتے وشتے کی کوئی قید نہیں ہے چنانچہ یہ حدیث جو ہے اگرچہ یہاں نام نہیں ہے لیکن دوسری جگہ یہ حدیث جو آئی اس سے سمجھا گیا کہ یہ حدیث میں جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت انس کا جس کے میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ ان کی والدہ ام سلیم تھی اور ان کے بیٹے حضرت انس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز کا وقت ہوا تو آپ نے نماز کا ارادہ فرمایا آپ کپڑا پہ چھا دیا گیا اور آپ نے نماز پڑھی تو حضرت انس آپ کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے اور ام سلیم ان کی والدہ پیچھے کھڑی ہو گئی تو عورت اگر اکیلی ہے تو بھی اس کو پیچھے کھڑے ہوئے حالانکہ اکیلا مختدی نہیں کڑا ہونا چاہیے ایک صف کے اندر یہ بھی مسئلہ موجود ہے کہ اکیلا مختدی جو ہے نہ ہو اسی واسطے اگر جماعت ہو رہی ہے پوری صف بھر گئی ہے اور آگے کے صف میں جگہ نہیں ہے اور ایک مختدی ہو مثلا پیچھے کی صف میں کھڑونے ہونے کے واسطے اس کو کیا کرنا چاہیے وہ یہ نہیں کہ اکیلا ہو جائے نماز نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ آگے سے اشارہ کسی کو کر دے تاکہ وہ پیچھے آ جائے مختی اور وہ اس کی صف بن جائے تو صف میں اکیلا مختدی نہیں ہونا چاہیے دو ہونے چاہیے تو اس, اس مسئلے کا تقاضا یہ تھا کہ عورت اکیلی نہ کھڑی ہو بلکہ وہ ساتھ میں ملنی چاہیے مگر فکہ اسی سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں اور ہنفیہ خاص طور پر کہ عورت اور مد مل کر ایک صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے یہ زیادہ برائی کی بات تھی اس لیے اس کی زیادہ رعایت کی گئی بنسبت عورت کے ایک صف کے اندر اکیلا کھڑے رہنا وہ ہلکی برائی اس کو گوارہ کر لیں گے جب دو برائیاں ہوں تو ہلکی کو لے لیں گے بھاری کو چھوڑ دیں گے اس سے یہ مسئلہ نکلیں انا ہے ایک تو یہ ہے کہ بیچ میں خلانا رہ جائے بلکہ یہ کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا اسی کو آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے بیچ کا خلا جو ہے پر کر دیا بھر دیا اللہ کی رحمت اس پر ہو تو ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہونا چاہیے ایک تو بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب کے قدم ایک لائن میں ہوں کسی کا قدم آگے کسی کا پیچھے وہ نہ ہونا چاہیے اس قدم کے ملانے کو شوافے نے تو اس طرح سمجھا ہے کہ ایک نمازی کا پیر دوسرے کے نمازی کے پیر سے مل جائے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے دونوں پیروں کو چوڑا بھی کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ اکیلے نماز پڑھتے ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں معلوم ہے لیکن یہ کہ نماز میں شوافے نے یہ سمجھا ہے حالانکہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ قدموں کو ملانے کا مطلب ایک آدمی کا پیر دوسرے آدمی کے پیر سے بالکل ٹچ کر جائے وہ مراد نہیں تھی مطلب یہ تھا ایک لائن میں آ جائے اور وہی ہنفیہ نے سمجھا کہ کھڑا تو ہوگا جو ایک نیچرل ایک انسان کا طبی طریقہ ہے کھڑے ہونے کا کھڑا ہو اسی طرح سے لیکن یہ کہ قدموں کے ملانے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں آ جائے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی مثال کے طور پر ملٹری کی ایک چار بھائی قدم سے قدم ملا کر چلو اس کے معنی کیا ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ اپنے پیر ملا دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک کا پیر اٹھ رہا ہے اسی طرح دوسرے کا پیر اٹھنا چاہیے پیر کو پیر سے ملانا مقصود نہیں ہوتا وہی محاورہ تھا پدموں کو ملانے کا تو شباز نے اس کا مطلب بولیا حنفیہ نے جو ہے وہ یہ لیا لیکن پدموں کے ملانے کی صورت یہ ہے ہوتی ہے کہ اب ظاہر بات ہے انگلیوں سے تو نہیں ملائیں گے کیونکہ کسی کا پیر لمبا ہے کسی کا چھوٹا تو ایڑیوں سے ملانا چاہیے ایڑیاں اگر مل جاتی ہیں چونکہ وہی حصہ پیر کا وہ ہے کہ جس پر باڈی کھڑی ہے انگلیوں پہ نہیں کھڑی ہوتی وہ تو ایڑیاں اور جو ہے اس حصے پر باڑی کھڑی ہوئی تو اگر ایڑیوں والے حصے کو ملا دیا گیا اور ایک لائن میں کر لیا گیا تو صفیں تو ہیں وہ سیدھی ہو جاتی ہیں تو سفوں کو سیدھا کرنے کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو مثبت انداز میں فرمایا جیسے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیرت ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے اس عمل کا کرنے والوں پر رحمت نازل فرمایا تو معلوم ہوا کہ عمل بڑا اہم ہے یہ اسی طرح سے کہ جس نے درمیان کے خلا کو بھر دیا اللہ کی رحمت اس پر ہو یہ بھی ایک مثبت ہے منفی انداز میں بھی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کر لو اگر تمہارے سفیں سیدھی نہیں ہوں گے تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے یہ ایک منفی انداز ہوا کسی چیز کی تاکید کرنے کا کہ اگر یہ عمل نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی ہم نے اگر کر لیا تو فائدہ نہیں کیا تو کوئی نقصان نہیں اس لیے آپ نے دوسرے بھی اس کے منفی انداز میں بھی بتایا اگر نہیں کرو گے تو اس کا نقصان یہ اب آپ اس کو میڈیکل اگر اس میں سائنس سے پوچھنا چاہیں کہ بھئی اگر قدم نہ ملے تو دل کہاں سے ٹیڑھے ہو جائیں گے یہ اس لیے میں نے شاید یاد ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ میڈیکل سائنس کی بات نہیں ہے یہ دراصل ایک ڈسپلن کے جو سائنس ہے اس کی بات ملٹری میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ڈسپلن کے خلاف ورزی ہوگی اور بے شک آخرکار یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپلین کے خلاف ورزی کا اثر انسان کے کیریکٹر پر اور اس کے دل پر پڑتا ہے وہ ایک الگ بات لیکن بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے نبی نے جتنی بات فرمائی ہماری عقل اس کو مانتی ہو کہ نہ مانتی ہو دنیا کے کوئی سائنس مانتی ہو کہ نہ مانتی ہو نبی کا فرمانا حق اور درست ہے آپ نے فرما دیا دل ٹیڑ ہو جائیں گے اس واسطے صفوں کو سیدھا رکھنے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے حضرت حضرت علی اور حضرت عثمان ندی اللہ عنہما اپنے دور خلافت میں باقاعدہ انہوں نے لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہوتا تھا کہ صاحب وہ پیچھے کی صفوں میں بتلائیں کہ صفیں سیدھی ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں جب صفیں سیدھی ہو جاتی تھیں تو پھر اس کے بعد وہ نمازیں شروع کیا کرتے تھے اس سلسلے میں ایک بات اور بتلا دوں جو یہاں نہیں ہے لیکن وہ اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کو آپ نے خاص طور پر اس پر اتنا اہتمام کرتے دیکھا ہوگا کہ شاید معلوم ہوتا ہے کہ فرض سے بڑھ کر فرض ہے شاید عقیدہ کا درجہ ہے اور وہ یہ کہ صاحب بیٹھے رہیں گے اور امام صاحب بھی کھڑے ہو گئے سارے اور نوازی بھی کھڑے ہو گئے لیکن خود بیٹھے ہوئے ہیں جب تک کہ م... م... م... تک اقامہ کہنے والا قد کامت نہ کہہ دیں اس سلسلے میں میں ایک بات یہ بتلا دوں کہ جو چیز لکھی گئی ہے اس میں ہے ہتہ ہتہ کہتے ہیں تل جس کو انگلش میں کہتے ہیں تل ٹی آئی ایل ایل سو تو تل کے معنی کیا ہوتے حت کے معنی جو وہ یہ ہیں کہ بھئی یہاں تک تو کھڑے ہو جانا چاہیے اس کا یہ معنی کہاں سے نکال لیے کہ اس سے پہلے نہیں کھڑونا ہونا چاہیے سمجھ اگر کسی کتاب میں وہ معنی بھی لکھے ہوئے ہیں تو وہ ان کی غلطی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں بڑی ضرورت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ اس پر مجھے گستاخ نہ سمجھیں اس لیے کہ میں ہر عالم کی بات کو غلط کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی مانیں گے نبی کی بات کے مقابلے میں کیا یہ اصول تسلیم ہے نبی کا عمل اور نبی کا قول وہ سب سے بڑھ کر ہے دوسرے کی بات کو رد کرنے کو ہم تیار ہیں لیکن نبی کا عمل اور اس کا قول جو ہے وہ اس کو نہیں رد کر سکتے نا از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل کیا تھا وہ ہے دیکھنے کی بات اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر مبارکہ سے چل پڑتے تھے تو صحابہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لیتے تھے سمجھ میں آیا اور اس وقت یہ کہ آپ مسلح پر پہنچتے, پہنچتے اور اقامہ شروع ہو جاتی تھی صحابہ کا صفوں کو سیدھا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے تشریح لے جانے کے وقت سے یہ بتائیے کہ اس میں کہاں سے یہ مسئلہ آیا کے ساتھ کہ صاحب کہ حضرت بلال نے بھی اقامہ کہنی شروع کر دی لوگوں نے صفے سیدھا کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مسلح تک پہنچے نہیں ہیں اور پہنچ رہے ہیں گویاں کہ یہ خیر وہ زمانے میں مزید نبوی وہ اتنی بڑی تھی نہیں کہ بہت ٹائم لگتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت بلال کا اقامہ شروع کرنا لوگوں کا صفوں کو درست کر لینا اسی دوران مکمل ہو جاتا تھا کہ جس دوران نبی کریم صلی اللہ مسلح تک پہنچتے ہیں اسی واسطے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں مستحر طریقہ یہ ہے کہ امام جن جن کے سامنے سے گزر گزرتا چلا جائے ان لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے کس قدر بی ادبی کی بات ہے کہ امام صاحب تو کڑے مختصی صاحب بیٹھے ہیں. یہ کیسا عدب ہوا یہ کیسی شریع ہوئی یہ محدثی نی بات کہہ رہے ہیں کہ آآ آآ ویسے تو پہلے سے کھڑا ہو جانا چاہیے لیکن کم سے کم جہاں امام گزرتا چلا جا رہا ہے اس کے سامنے کے نمازیوں کو تو کھڑا ہو جانا ہی چاہیے یہاں بھی حتیہ ہے کہ یہاں تک ہو جانا چاہیے اس کا یہ مانا ہونا چاہیے ٹھیک وہی بات ہے کت خام میں قدقام اصطلاح جب مزین کہہ رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی بڑی بے ادبی کی بات ہوگی کہ اس کے بعد بیٹھا رہ بیٹھ رہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اس سے پہلے نہ کھڑا ہو جائے تو وہ انتہا کا تذکرہ ہے ابتدا کا نہیں ہے سمجھ تو یہ اس لیے صفوں کو سیدھا کرنے کا عمل وہ ہو ہی نہیں سکتا اگر لوگ اس فکر میں پڑھ رہیں گے اچھا دوسری ایک اور بات ہے فقر حفیع کی بات کتابوں میں چونکہ یہ مسئلہ ہے اس واسطے ہم دیکھتے ہیں بعد لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں فکر حفیظ کا ایک اور مسئلہ بھی بتاتا ہوں طرح سے عمل ہوگا اندر یہ ہے کہ کا کہنے کے بعد اب امام کو فوری طور پر جو ہے نماز شروع کر دینا چاہیے بلکہ یہاں تک حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو اپنے ہاتھ تو اسی وقت اٹھا لینا چاہیے جس وقت وہ کب کامت اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے معافی مطلب کیا ہے بیچ میں فصل نہ ہونے پائے اسی واسطے اگر ایک ایسا فصل ہو جائے کہ جو فصل محسوس ہو چاہے وہ دو منٹ کا ہو یا ایک منٹ کا ہو یا تین منٹ محسوس ہوا کہ بھائی اقامہ اور نماز کے درمیان میں ایک فصل آ گیا فکہ یہ کہتے ہیں کہ اقامہ کو دوبارہ کہیے اس طرح کے فصل آ گیا اب آپ بتائیں کہ ایک طرف تو فکہ کی نظر اس پر ہے کہ اقامہ اور نماز تکبیر تحریم کے درمیان فصل نہیں ہونا چاہیے اور دوسری طرف صفوں کو برابر کرنے کا بھی مسئلہ ہے تیسری طرف یہ کہ ہم تو اسی وقت کھڑے ہوں گے جس وقت کامت صلاح کہا جائے گا یہ بتائیے ساری چیزیں کیسے جڑ جائیں گے ظاہر ہے کہ جو اہمیت صفوں کی سیدھا کرنے کی ہے وہ تو آپ کے سامنے اس حدیث سے بھی آ گئی ہے اور جو حدیث میں نے اور پیش کی وہ تو سب سے زیادہ عام بات ہے اسی طرح سے اقامہ اور نماز کے درمیان تکبیر تحریم کے درمیان فصل کا نہ ہونا سو کی تصریح کے علاوہ کامن سینس بھی اس کو مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے. بھائی اقامہ جب کہی گئی اب نماز کا پانچ منٹ کے بعد شروع کی جائے گی یہ تو عقل بھی نہیں مانتی اس کو تو عقل بھی مانتی ہے کہ اقامہ کے بعد فوراً جو ہے نماز شروع ہونی چاہیے تب یہ بیچ میں جو ہے وہ عمل کہ جو یہ تو اقامہ اور نماز کے درمیان میں فصل پیدا کرتا ہے اور یہ صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام ختم کر دیتا ہے وہ عمل کیسے درست ہوگا اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ میں بہت احتیاط کرتا ہوں بے شک میری کوشش یہ ہے کہ بھائی جو بھی بات کتابوں میں ہے یا کسی بھی عالم نے کہی ہے اس کی تردید نہ ہو میں اس کی اہتمام کرتا ہوں لیکن جب یہ مسئلہ آیا کہ اس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے اور اس کا اتنا اہتمام میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ فرض ہے بالکل نہیں صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہاں تک تھا کہ مسلح پر پہنچ کر کے اقامہ کہنے کا اس وقت حکم دیا کرتے تھے جس وقت کے صفوں کے سیدھا کرنے کی اطلاع ان کو دے دی جاتی اور بلکہ بعض دفعہ تھا وہ کوڑا تو ان کے پاس رہتا تھا وہ تو کوڑا لے کے سفوں کے بیچ میں چکر لگا لیا کرتے تھے اور جس کو دیکھتے تھے کہ اس کے جو ہے اڑی پیچھے کو ہے اور آگے کو ہے پیچھے سے مارتے تھے اس کے اور یہ سارا کام وہ پورا کرنے کے بعد آ کر کے اب وہ اشارہ دیتے تھے تب اقامہ شروع ہوتی تھی یہ بتائیے کہ قد قامت اس طرح سے پہلے ان کا کھڑا ہونا اگر وہ اگر وہ گناہ ہے تو حضرت عمر بھی گنہگار ہوئے اور سارے صحابہ بھی گنہ گار ہوئے نوز بلّہ منظاری اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ میں نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ماننے کو تیار ہوں اور نہ کہنے کو نہ آپ تیار ہوں گے انشاءاللہ اور نہ خلیفہ راش غلف راشدین کے اور صحابہ کے اب اس کے بعد اگر کسی لفظ کے مطلب کو کسی عالم نے یا کسی فقی نے غلط سمجھاؤ تو ہم اس کو غلط آس... آ... کہنا آسان ہوگا بہ نسبت صحابہ اور خلفاء راشدین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے باب منشرا وطین اس میں مسئلہ آ رہا ہے کہ جس شخص نے فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا یہ حدیث ایسا لگتا ہے ہمارے لیے تو بہت خاص ہے یہاں اس ملک میں ابو حنیفہ حنیف ان عن عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہید الفر جماطن کانت لہو من النفاق و من شیرک ابو حنیفہ عطا سے ابن عباس رضی اللہ نما سے کرتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس شخص نے فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضری دی یعنی جماعت کے ساتھ اس نے فجر اور عشاء کی نماز پڑھی فرمایا کہ اس کے لیے دو براعتیں مل جائیں گی یعنی دو آزادیاں براعت کا مطلب کیا ہوا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی میں اس بات سے بری ہوں کیا مطلب بے تعلق ہوں تو ان کی بے تعلقی جو ہے وہ ہو جائے گی دو چیزوں سے وہ دو چیزیں کیا ہیں فرمایا ایک تو بے تعلقی ہوگی نفاق سے اور دوسری بے تعلقی ہوگی شرک سے اس واسطے کہ یہ دو وقت ایسے ہیں کہ جس میں انسان پر غفلت تاری ہوتی ہے ایشا کا وقت بھی سونے کا اور فجر کا وقت بھی سونے کا سونے تو یہ دونوں وقت جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس میں انسان پر غفلت تاری اس وقت تو نیند آ رہی ہوتی ہے سونا چاہتا ہے اور صبح کو جائے اٹھنے میں دیر ہو رہی ہے خاص طور پر آپ گرمی کے موسم میں دیکھ لیجئے رات بہت چھوٹی ہے تو ادھر تو عشاء کی نماز کا وقت ادھر فجر کی نماز کا وقت دونوں کی نمازوں کے بیچ میں مشکل سے چھ گھنٹے ملتے ہیں سمجھ میں گرمی کے موسم میں رات میں تو اب آدمی جو ہے وہ اگر اٹھارہ گھنٹے جاگنے کے بعد چھ گھنٹے کی بھی نیند نہیں پوری کرے تو کیسے ہوگا یہ دو نمازیں آ رہی ہیں ایسے وقت میں کہ انسان پر غفلت ہے لیکن جو آدمی نہ صرف یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے بلکہ جماعت کا اہتمام کرنا چاہ رہا ہے اور جماعت کے اہتمام کے معنی یہ ہوگا کہ اس میں دو منٹ آگے اور پیچھے بھی نہیں کر پاتا جماعت تو وقت کے ساتھ ہوتی ہے نا بھائی اپنی نماز تو کہیں پڑھ لیجیے آپ لیکن جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وقت کا اہتمام کر رہا ہے تو جو شخص جماعت ان دو نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اور نمازیں بھی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ اہتمام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے دکھلاوے کی نماز نہیں پڑھتا یہ واقعی نماز پڑھنے والا آدمی ہے یہ ہے مطلب اس لیے نفاق بھی ختم اور جو نماز کا پابند ہوا اس میں اس شرکت کیا مانے تو اللہ کے واسطے کر رہا ہے محنت وہ کہاں سے مشرک ہو جائے گا اس لیے شرک اور نفاق دونوں سے برات ہو جاتی ہے ابو حنیف عن عطاء ہنی عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دام ارب عین یو من والعشاء فی جمات و له تم من النفاق و برات من شرک ابو حنیفہ عطا سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ سلّہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے پابندی کر لی چالیس دن تک صبح کی اور عشاء کی نماز پر جماعت کے ساتھ اس کے لیے برات لکھ دی جائے گی نفاق سے اور اسی طرح برات لکھ دی جائے گی شرک سے. اس میں چالیس کا ددد آیا اس میں پہلی حدیث میں نہیں تھا اسی بات سے اس دوسرے حدیث کو ملا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ ایک آدھ دن کر لینا تو ہو بھی سکتا ہے لیکن مداومت اصل ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک دن فجر بھی پڑھ لیا اور عشا اور وہ بھی پڑھ لیا کا نام جماعت سے انہوں نے کہا بس ہو گیا حدیث کے مطابق میں بالکل مخلص مسلمان ہو گیا تو اس لیے دوسری حدیث لائیں ہیں دوسری حدیث میں چالیس کا عدد ہے تو جو شخص چالیس دن تک مسلسل یہ عمل کر لے گا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ شخص عادی ہو گیا تو چالیس دن تک ایک کام کرنا اسی واسطے تو رمضان کے روزے۔ تو رمضان تیس دن کا دن کا ایک مہینے تک ایک آدمی کام کر لے گا تقوے والا عمل اختیار کرے گا امید یہ کی جائے گی کہ اب اس کو عادت ہو جائے گی سمجھ میں تو یہ تو چالیس کا عادت ہے اسی سے بزرگوں میں چلے کا مسئلہ آیا کہ صاحب تبلیغ والوں نے کہا چلہ دے دو تم تبلیغ میں اسی طرح سے صوفیہ نے اور بزرگوں نے کہا کہ بھائی ایک چلہ تم ہم ہماری صحبت میں دے دو کہ صاحب ذکر اور شغل میں تمہارے چالیس دن اس طرح گزریں گے حاصل اس کا یہ کہ یہ ایک عادت ایسا ہے کہ اس پر جب پابندی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کے بعد عادت بن جائے گی ابو حنیفہ ان حمد عن ابراہیم عن الشعبی عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصا فی الخروج لصلاة الغدات والعشاء للنساء فقال رجل اذن یتخزونه دغلا فقال ابن عمر اخبروک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول تقولو هذا ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نخعی سے اور وہ شابی سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صبح کی اور عشاء کی نماز کے لیے نکلنے کی رخصت عطا فرمائی اجازت دی ہے یہ مطلب تو ایک شخص نے کہا تب تو لوگ بڑی چال چل جائیں گے سمجھا کیا مطلب یعنی عورتوں کے چکر میں لگ جائیں گے جب عورتیں گھر سے نکلیں گی نماز پڑھنے کے واسطے ان کو بہانہ مل جائے گا کہ لازمی طور پر عورت جو ہے جس سے مجھے تعلق کرنا ہے وہ فدر کی نماز کو جاتے ہوئے مل جائے گی اور عشاء کی نماز کو جاتے ہوئے مل جائے گی میں پکڑ لوں گا تو اس کا یہ تھا مطلب تب تو لوگ چال چل جائیں گے یہ ایک شخص نے کہا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خ... با... کے... کہیں بھی بات بتا رہا ہوں اور تو یہ کہتا یہ ابن عمر نے فرمایا ایک اور روایت میں آ رہا ہے کہ یہ کہنے والا شخص بلال تھے اور بلال صاحب زادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد ابن عمر نے تا حیات اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی تو اصل مسئلہ یہ ہے یہاں کہ عورتوں کو نکلنے کی اجازت ہے اچھا دو چیزیں ہیں ایک تو آگے بھی آئے گا وہاں میں بتلاؤں گا اس کو یہاں بھی کہہ دوں اور وہ یہ کہ عورتوں کو اجازت پہلے تو پانچوں نمازوں کے لیے تھی بالکل شروع میں اول تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پردے کا مسئلہ شروع سے تھا ہی نہیں سن پانچ ہجری میں پردے کے احکام نازل ہوئے تو لازمی طور پر اس سے پہلے جب کوئی حکم تھا ہی نہیں تو جس طرح کا معاشرہ چلا ہوگا جو بھی نظام ہوگا وہ تھا ستر کا اہتمام تو پہلے سے بھی تھا لیکن یہ کہ حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھیں سن پانچ سے پہلے لہذا سن پانچ سے پہلے تو حجاب کا مسئلہ تھا بھی نہیں سن پانچ میں حجاب کی آیتیں اتری تو اس میں بھی گوائیوں کا یہ کہ ایک, ایک طرح کا ایک طرح کی تدریج تھی تو نمازوں کے لیے یہ تھا کہ پانچوں نمازوں کے لیے جانے کی جاچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ لا اللہ عن بیوت اللہ اور مساجد اللہ تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں کے جانے سے مت روکو ظاہر ہے کہ اس میں کسی ایک نماز کا ذکر جی نہیں تھا ہر نماز کے لئے مسئلہ ہوگا کہ جب بھی مسجد میں مردوں کو جانا ہو عورتوں کو بھی جانا ہوگا یہ تھا ایک عمل اس کے بعد جب کچھ اور وقت گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے کچھ پہلے حالات کی تبدیلی کی وجہ سے آپ نے یہ حکم دے دیا کہ بس اب عشاء اور فجر کے لیے جائیں دن کے اوقات میں نہ جائیں وہ صورت ہو گئی اس حالت میں آپ کا وصال ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے آ کر کے اس پر بھی پابندی لگائی تو صحابہ میں اس سے مسئلے پیدا ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر پابندی نہ لگائی عمر کیسے پابندی لگا رہے ہیں تو بعد نے تو اس کو قبول کیا لیکن بعد کو تھوڑا سا یہ تامل رہا ٹھیک ویسے ہی کہ جیسے مثال کے طور پر اسامہ ابن زید کا لشکر جو بھیجنا تھا اس کے بھیجنے کے مسئلے میں ابو بکر صدیق خلافت کے وقت میں مسئلہ آیا یہ یہ اور اس سے زیادہ واضع مثال کہ جمع قران اور کتابت قران کا مسئلہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو یہی اس تھا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ قران پاک کے جمع کرنے کا مسئلہ ایک بک میں اور ایک دو کے بیچ میں میں کیسے وہ کام کر تو اسی طرح سے یہاں بھی یہ مسئلہ بعض صحابہ کو اس طرح کا شک ہوا اور یہ شکوق اور شبہات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچ گئے کہ کچھ صحابہ کو اس طرح کے شکوک اور شبہات ہو رہے ہیں حضرت عمر کے اس اعلان اور فیصلے کے بعد بھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو اگر دیکھتے تو آپ بھی یہی فرماتے یہ حضرت عائشہ کا فرمانا اور یہ صحیح حدیث ہے وہ بخاری کے اندر مل جائے بھی کتابوں سوال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں پانچ نمازوں کے لیے بھی جانے کی زیادہ دی ہے اور نہ جانے سے منع فرمایا ہے یا روکنے سے منع فرمایا ہے اس کے بعد پھر آپ نے تبدیلی کر کے صرف دو نمازوں کی اجازت دی معلوم ہوا کہ حالات کے اس تبدیلی کو آپ نے محسوس کیا اور اس کے تقاضے کو پورا فرمایا تو حضرت عمر غلط تھوڑی کر رہے تھے حضرت عمر نے بھی اس مزاج کو سمجھا تھا اسی لیے حضرت عمر نے پابندی لگائی ایک تو یہ ہے کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کہ حالات کو دیکھا جائے گا مثال کے طور پر اگر ایسی صورت ہے کہ جیسے ہندوستان میں یا پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں بالکل ایسی بعض دفعہ گھروں سے لگی بھی ہوتی مجھے خوب یاد ہے بنارس کے اندر دو مسجدیں ایسی تھیں جس میں میں خاص طور پر نماز پڑھا ایک تو یہ کہ ایک مسجد کے قبلے کی دیوار اور دوسری مسجد کی جو ہے وہ مشرقی دیوار دونوں ایک ہی تھی آگے پیچھے اور دوسرے شریک ہو جایا کرتے تھے کہ بھائی دروازوں سے دروازے ملے ہوئے ہیں کہیں جانا نہیں کوئی لمبی چال نہیں چلنی پڑتی لمبی دور نہیں چلنا پڑتا ٹھیک ہے عورتیں آ جائیں کوئی حرض نہیں نمبر ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ حالات کے تعے ہوگا اسی واسطے جو تربیت اور اصلاح کا عمل کر رہا ہے کوئی عالم دین ہو کوئی بزرگ ہو جو مسائل فقریت سے واقف ہو وہ حالات کو دیکھ کر جو حکم دے گا اس میں چون اچرا نہیں کرنا ہوگا سو میں وہ مزاج اور ایک تو یہ کہ عقل اور دوسرے قیدی کا چھڑانا اگر قید کوئی ہو تو اس کو چھڑانے کے واسطے کوئی محنت کرنا یا اس کی مدد کرنا یہ ظاہر قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے قرآن شریف میں یہ تو ہے کہ غلام آزاد کرنا لیکن غلام آزاد کرنے میں کسی کی مدد کرنا اس کا تذکرہ قرآن شریف میں نہیں ظاہرہ کے عقل سے نکالا جائے گا کہ جب غلام آزاد کرنا شریعت کو پسند ہے تو غلام کی آزادی میں اگر کچھ مشکل پیش آ رہی ہے اس کی مدد کرنا بھی اکثریت کو پسند ہوگا یہ عقل سے نکالا جائے گا مسئلہ اسی طرح سے وَأَلَّا مُسْلِمٌ <بِكَافِرِن> ایک مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ قرآن شریف میں نہیں ہے وہاں کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہ مسلمان کافر کے بدلے میں کافر مسلمان یہ مسئلہ کچھ نہیں اس میں اس کو جو ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نکالائے گا جو صحیح کے اندر ہے یا قرآن شریف کے اندر نہیں عقل سے. کا اتفاق ہے یہاں بھی شوافے مالکی اور ہمبلی کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا ہے تو اس کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوگا چاہے وہ ذمہ ہو اور چاہے غیر ذمہ ہو ذمہ کے کو کہتے ہیں یعنی مسلمان حکومت میں جو, جو معاہدے سے رہ رہا ہے پناہ لیے ہوئے اس کو ذمی کہتے ہیں یعنی مسلم اسلامی ملک کا غیر مسلم باشندہ یوں سمجھ لی جا اسلامی ملک کا غیر مسلم باشندہ وہ ہے ذمی تو چاہے ذمی ہو یا غیر ذمی ہو یعنی کسی اور ملک کا رہنے والا ہو تو وہ قتل یہ تو ہے تینوں کا مسلک امام ونیفا کہتے ہیں ذمی کے بدلے میں مسلمان قتل کیا جائے گا یعنی مسلمان نے کسی ذمی کو اگر قتل کیا ہے تو ذمی کے بدلے مسلمان قتل کیا جائے گا امام ونیفا کہنا اور ان کی دلیل ہے حدیث کہ ایک شخص نے مسلمانوں میں سے اہل ذمّہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیس پہنچا آپ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں ذمیوں کے معاملے کو پورا کرنے کا اس واسطے آپ نے جو ہے اس کے اس کے بدلے کا فیصلہ فرمایا جو بھی ہے قصاص ساس دیت وغیرہ وہ دلوائی یہ حدیث ہے اور امام ونیفا اس حدیث کو کہتے ہیں ول اللہ مسلم الب کاثرین کہ عام مراد ہے غیر ذمہ ذمہ اس سے مستثنا ہے وہ تینوں فقہ جو ہیں اس میں عام ہے ذمے و غیر ذمہ اور حنفیہ کہتے ہیں یہ غیر ذمی کے واسطے حدیث ہے یہی اصل مسئلہ ہے فقہ جو ہیں وہ کس طرح سے مسائل کو نکالتے ہیں امام عنیفہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں اور شوافیں جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں یہ حمبلی اور مالکیا وہ بقیہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کبھی حدیث سامنے حدیث اگر جو ہے کبھی ہے ہم اس سے اس کو لے لیں گے بس ختم یہ ہے ان تینوں کا انداز چلیے چیز ملے گی اس لیے کسی ایک حدیث کو لے کر کے اور اس کی وجہ سے لڑائیاں نہیں لڑی جا سکتی دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عورتیں اگر نکلیں گی بھی تو یہ نہیں کہ جناب وہ شادی میں کہیں جا رہی ہیں خوب بنٹن کے جا رہی ہیں سو بہترین کپڑے پہن کے چل چل چل چل اور خوشبویں لگا کے اور بناو سنگار کر کے نماز پڑھنے بلکہ یہ کہ عورتوں کے کسی بھی ضرورت سے نکلنے کے سلسلے میں شریعت نے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ ہونی چاہیے متلفات مطلب لپٹی بھی ہو اور بناؤ سنگار نکیب آج تو صورت حال یہ کہ صاحب وہ اندر سے کچھ بھی ہو لیکن باہر سے تو ایسا ہو کہ اچھا خاص آدمی جو ہے وہ فطر میں مبتلا ہو جائے تو ایسے ایسے ایسے ایسے لباس اور ایسے ایسے کوٹ اور ایسے ایسے برقعے اور ایسے ایسی چادریں ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے اس منشا کو پورا کرنے والا نہیں فتنوں سے جب حدیث میں فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان چلتا ہے اس کے معنی کیا ہے کہ فتنوں کے لیے دروازے بہت سے کھلتے چلے جاتے ہیں اب اگر عورتیں جو ہیں برابر اپنے ہاتھ میں ان دروازوں کی کنجی لے کے چلتی ہوئی ہو ہر دروازے کو کھولتی جائے تو یہ تو بڑی غلط بات ہوگی اس واسطے نکلنا بھی ہے اگر ضرورت کی وجہ سے تو فتنوں سے بچاؤ کا پورا اہتمام کر کے نکلنا چاہیے اب آگے آئے گا مسئلہ عید کبھی وہاں بھی کیا ہے یہ بھلا بتائیے یہ کون سے شریعت کا منشا پورا ہو رہا ہے دین میں کہ اہتمام ہے ہجار تو گیا اس میں. ہجار تو اڑ گیا لیکن ستر تک کا اہتمام نہیں ہے بدن کے کتنے حصے کھلے رہ جاتے ہیں سمجھا? اس لیے کہ فیشن کو دیکھیں کہ مشریعت کے مسئلے کو دیکھیں اب اگر ان کو ٹوکیے تو موریہ نے, کہ نے ستیہ ناش کر دیا سویا انہوں نے جی حرام کر دیا تو اس واسطے بھائی اگر تم کو جانا ہی ہے اپنا اپنے شو کرنا ہی ہے تو اس کے لیے عیدگاہی کی کیا ضرورت رہے گی عیدگاہی کو کیوں منتخب کر رہے ہیں جہاں عید کی نماز پڑھنی کہیں چلے گا جہاں کے شو کرو لیکن وہ دین کے نام پر یہ بے دینی ہو رہی ہے دین کے نام پر بے دینی ظاہر ہے کہ یہ کش پہ ہونا اور لوگوں کے واسطے فطروں کا سامان کرنا وہ تو ایسا ہی ہے نے کہا بھائی آخر مردوں کو کیا ہو گیا انہیں کی آنکھیں اوپر کو کیوں اٹھتی ہے یہ کہ انہیں نیچے آنکھیں کر لیتے جہاں اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے وہاں عورتوں کے لیے بھی کچھ حکم ہے کہ عورتیں تو مادپدر آزاد ہو جائیں اور عورتوں مردوں کے اوپر سارے پابند دیا ہوں کہ ان کی نیتوں میں بھی فطور نہ آنے پائیں ان کی نظروں میں بھی حیا ہونا چاہیے اور عورتیں جو ہیں چننگا ناچ ناچ لیں ہرگز نہیں کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وكل المؤمنات یغضضن من ابصارهن اللہ سبحانه وتعالى نے ایک ہی الفاظ سے دونوں کو حکم دیا ہے اس یہ یہ بات کے ساتھ عورتیں جو ہیں وہ ان کو پر کسی طرح کی پابندی نہ لگے اور جہاں پابندی لگنے ہو وہیں سے وہ جو ہے ہنگامے کھڑے ہو جائیں اور جو ہے مردوں کو ساری پابندی اختیار کرنی چاہیے اصل میں پردہ مردوں کے اوپر نہیں ہے اصل تو پردہ عورتوں کے اوپر ہے مرد تو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے گا مگر عورت اپنے آپ کو پورے کو چھپائے گی اور فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے گی فتنوں کے دروازہ نہ کھولے ہو. تو حاصل یہ ہے کہ نمازوں کے واسطے جماعت میں جانا یہ جو احادیث کا اختلاف یہ بتلا رہا ہے کہ یہ حالات کے تابے ہے اگر حالات پر خطر ہوں پر فتن ہوں تو ایک مربی اور مسر اور فقی جو ہے وہ پورے طور پر پابندی لگا سکتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس میں علما نے ہندوستان اور پاکستان کے خاص طور پر اولاما نے یہ اہتمام کیا کہ حالات پر نظر رکھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو لیا اب لوگ اس فتوے کو تو نہیں دیکھتے جو حدیث کے اندر موجود ہے حدیث کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے فتوے کو لیتے ہیں کہ جس دور میں آپ نے وہ پابندیاں نہیں لگائی تھیں اس دور کے کو لیتے ہیں فقیر کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر روایتیں مختلف بھی ہوں تو وہ یوں دیکھے کہ کس روایت کو لینا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ دو قسم کے سارن جو مزیدار ملے وہ کھا لے سمجھ میں آیا مستحد یہ کام اس طرح نہیں کرتا بلکہ مستحد یہ دیکھتا ہے کہ دو صورتیں اشتہاد کی اور جو حدیثوں کو لینے کی مشتحد کیا کرتا ہے یہ تو اس کی اس کا معیار جو ہے وہ انتخاب کا اسٹینڈر اور اصول وہ یہ ہے کہ جو حدیث صنعت کے اعتبار سے قوی ہوگی بولے لے گا اور کمزور ہوگی چھوڑ دے گا یہ ایک انداز ہے بعض فقاگر جب وہ موقع آئے گا میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر حدیثیں مختلف ہیں تو مشتحد یوں بھی دیکھتا ہے کس حدیث کون سی حدیث کس زمانے کی ہے جو بات کے زمانے کی ہوگی اس کو لیں گے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث جو ہے پہلے کے وقت کی ہے تو اس کو چھوڑ دیں سمجھ آئے اس واسطے یہ دیکھتے نہیں لوگ انہوں نے کہا بخاری کھولی اور انہوں نے کہا صاحب یہ حدیث لے لو اب وہ اس بات جھگڑا یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کس زمانے کی ہے نہ مستحد ہیں نہ فقی ہیں اس واسطے جو علماء نے جو کچھ کیا ہے محنتیں کریں جا فشانیاں کی مستحدین نے وہ کھیل تھوڑے ہی ان کو کیا ان کو کیا مزہ آئے گا لوگوں کو ستانے کے اندر لیکن وہ شریعت کے محافظ ہیں اور شریعت کی منشاہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں بس انشاءاللہ اللہ بقی آئندہ اللہ الرحمن الرحیم باب اذا حضر او والعشاء عشاء تو وہ اس وقت کو کہتے ہیں سن کے بعد سورج کے چھوپنے کے بعد سے جو وہ شروع ہوتا ہے اس کو اس وقت کو عشا کہتے ہیں اسی واسطے آ, پہچان کے واسطے مغ, اگویا, سورج کے چھپنے کے بعد مغرب کی نماز مغرب کی نماز کہتے ہیں اور عشا کی نماز کو الگ سے عشا کا ٹائم دیتے ہیں ورنہ حدیث میں بعض جگہ تو مغرب کی نماز اور عشاء دونوں کے واسطے عیشا ہی کا لفظ آیا عشاء عین تو اصل میں سورج کے چھپنے کے بعد سے جو وقت ہے اس کو اس وقت کا نام عشاء ہے اور العشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو جس کو انگلش میں ڈنر کہتے ہیں وہ ہے العشاء کیونکہ عام طور پر اسی وقت کھایا جاتا ہے سورج کے چھپنے کے بعد اس واسطے اس کو العشاء بھی کہتے ہیں اور اور بھی اس کا ایک روٹ ورڈ جو ہے اس کی وجہ سے بھی اس کو اللہ شاہ کہتے ہیں جس کے اور معنی ہے ابو حنیفہ فانی یعنی اس باب میں یہ بتلانا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور کھانا بھی ہو سامنے تو پھر کیا, کیا جانا چاہیے ابو حنیفہ عنی زہری عن انصب نے مالکن کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزا بالعشاء وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَابْدَعُوا بِالْعَشَى ابو حنیفہ اپنے استاذ زہری سے اور وہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشاء کی اذان دی جائے اور مؤذن, اور مؤذن نے اذان دے دی تو یہ تم یوں کہیے کہ ہاں نماز عشاء کے لیے دان دی جائے تو تم کھانا کھا لو یہاں بھی عشاء سے مراد وہ نماز نہیں کہ جس کو ہمارے یہاں عشا کی نماز کہتے ہیں اس سے ہی مراد جیسے میں نے کہا تھا کہ حدیث میں عشا کا لفظ مغرب اور عشاء دونوں کے لیے آتا ہے یہاں اس سے مراد ہے مغرب کی نماز اور فکہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے خاص طور پر جو مقصود ہے بتلانا ہے روزہ دار کو کہ اس وہ افطار کرے اور کھانا ہو سامنے اور نماز کھڑی ہو جائے تو یہ نہیں کہ وہ کھانا چھوڑ کے بھاگے ضرورت نہیں اس کی جب کھانا ہے سامنے تو کھانا کھا لے اور اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما کا عمل یہی آتا ہے حدیث میں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہوتے اور اس درمیان میں اگر اذان ہو کر اور اقامت بھی شروع ہو جاتی تو یہاں تک کہ امام کی آواز بھی آ جاتی وہ اپنا کھانا کھاتے رہتے کھانا ختم کر کے جب ہی جا کے شریک ہوتے اس میں عشاء کی قید جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اور نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اذان دینے کے بعد اور نماز کے درمیان میں کافی فصل رہتا ہے لوگ وضو کر کے آتے ہیں سنتیں پڑھتے ہیں 15 منٹ بیس منٹ کا فصل رہتا ہے تو اس میں تو اتنا وقت ہے کہ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے کھانے سے فارغ ہو لے کہ نماز میں ہو جائے گا نماز بھی مل جاتی پوری لیکن مغرب کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان فصل نہیں ہے بلکہ فی فقہ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ بس اتنا ہی فصل ہونا چاہیے کہ مؤزن اذان دینے کی جگہ سے چل کر کے اور نماز کی جگہ تک پہنچ جائے اس سے زیادہ نہیں شفافی کے یہاں اتنا ہے کہ چونکہ ان کے دو رکت جو ہے وہ سنت وہ بلکہ واجب کے درجے میں ہے اس واسطے وہ اتی گنجائش نکال لیتے ہیں کہ وہ دو رکت نماز پڑھی جا سکے بہرحال مغرب کی اذان اور نماز میں چونکہ فصل نہیں ہے اس واسطے مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کھانا اگر کھا رہا ہے تو پوری نماز نہیں تو آدھی جا سکتی اب کیا ہونا چاہیے اس واسطے یہاں اس نماز کے بارے میں خاص طور سے بتایا گیا کھانا کھا لو کھانا پورا کر اور اس کے بعد نماز میں جا کر شریک ہو جاؤ اس سے ایک حدیث کا مضمون جو ہے وہ ٹکراتا ہے حدیث میں یہ ہے کہ لا تؤخر اخیر الصلاۃ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے لا تؤخر الصلاۃ الطامن ولا غیر ہی نماز کو تم پوسٹ پون کر مت کرو اس میں دیر مت کرو تاخیر مت کرو نہ کھانے کی وجہ سے نہ کسی اور وجہ سے تو وہاں تو آپ نے منع فرمایا اور یہاں یہ ہے کہ اگر کھانا ہے کھانا کھالو پھر نماز میں شریک ہونا تو اب ان دونوں میں مطابقت کی صورت کیا ہے جو اس حدیث کی شرح کرنے والے علماء ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ابھی کھانا سامنے آیا نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو پھر تو نمازی میں شریک ہونا چاہیے یہ بھی اس قید کے ساتھ کہ بہت زیادہ بھوک نہیں لگ رہی بھوک اگر زیادہ ہے تو پھر تو کھانا ہی کھا لے کیونکہ نماز اگر میں لگے گا تو اس کا ذہن جو ہے وہ کھانے میں رہے گا مثلا اگر کسی کو استنجا کی ضرورت ہے واشروم جانے کی ضرورت ہے اور چلو اب نماز پڑھ کے پھر جائیں گے اور حالانکہ طبیعت پہ تقاضا ہے مکرو دکھا وہ ہے پہلے واش روم سے فارغ ہو لو اور اس کے بعد وضو کر کے پھر نماز میں شریک ہو کیوں مکرو دکھا اس لیے کہ نماز میں دل نہیں لگے گا طبیعت پر دباؤ ہوگا نماز میں دل نہیں لگے گا تو نماز کو تو دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس لیے مکرو لکھا یہی صورت یہاں بھی ہے کہ اگر بھوک لگ رہی سخت اور کھانا تیار ہے تو پہلے کھانا کھا لے اور اس کے بعد نماز پڑھے لیکن اگر ایسا نہیں ہے بھوک, بھی نہیں, بھوک نہیں لگ رہی ہے اور خان, نماز پڑھیں تو اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں تو پھر نماز کو مقدم کیا جانا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کھانا دسترخوان پر آیا نہیں ہے تب یہ ہے کہ نماز ہی کو پہلے پڑھ لے اور اگر دسترخوان پہ آ چکا تو پھر اب کھا کر نماز میں شریک ہونا چاہیے یہ دو باتیں ہیں تو اس طرح سے مطابقت ہو جاتی دونوں حدیثوں میں باب من صلح سم دخل المسجد وهم مسجد اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی ظاہر ایک نماز سے مراد فرض نماز ہے اپنی نماز پڑھ لی اس کے بعد مسجد میں داخل ہوا اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ تو کیا ہونا چاہیے ابو حنیفہ عن الحیسم عن جابر ابن الاسود اوی الاسود ابن جابر عن ابیہ ان رجلین صلی الظہر فی بیوتیہما علی اہدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہما یریان ان الناس قد صلو سم اتیل مسجد فایدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاة فق ناہیت مر مسجد ان حما لا تحل لهما فلم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسل فجی ابھی تر یہ پڑھنے میں لفظ آ رہا ہے مخافت شيء۔ فصما فاخ براہ خبر فقال فالتماسی فقالوا عن فقل يرفعه یرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ حیثم سے اور وہ جابر ابن اسود سے یا اسود ابن جابر سے نام میں شبہ ہے کہ جابر ابن اسود ہیں یا اسود ابن جابر ہیں اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ دو شخص دو شخصوں نے ظہور کی نماز پڑھی اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں یعنی مسجد کی نماز ان کو نہیں ملے گی ان کا یہ خیال تھا اس لیے گھر میں پڑھ لی اس کے بعد دونوں کے دونوں مسجد میں آئے تو نسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تو نماز میں ہیں نماز جماعت کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے یہ دونوں کے دونوں مسجد کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب نماز میں ان کے لیے شریک ہونا جائز نہیں ہے کیوں اس واسطے کہ اپنی فرض نماز گھر میں پڑھ چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پوری فرما لی اور ان دونوں کو دیکھا کہ یہ الگ کو بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے کونے میں تو آپ نے کسی کو بھیجا ان کو بلانے کے واسطے ان کو لایا گیا اس طرح کہ ان کے یہ مونڈوں کے بیچ کا گوشت جو ہے اس کو کہتے ہیں نوائز وہ گوشت کاپ رہا تھا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوف اور دہشت ہوئی تو وہ خوف اور دہشت میں آدمی میں کب کبھی آ جاتی ہے خاص طور پر یہ حصہ تو یہ ڈر گیا جب ان کو بلایا گیا کیوں کہ ہم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے اور اب دیکھو ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صا فیصلہ فرماتے ہیں اس ڈر میں ان کا مونڈوں کے بیچ کا گوشت کانپنے لگا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بترا دیا ہم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی ہم سمجھے تھے کہ جماعت ہو چکی یہاں آ کے دیکھا جماعت ہو رہی تھی تو ہم پڑھ چکے اس لیے ہم وہاں بیٹھ گئے آپ نے فرمایا جب تم ایسا کرو تو لوگوں کے ساتھ بھی مل کر نماز پڑھ لو پہلی نماز جو ہوگی اس کو وہ فرض رہے گی اور یہ جو دوسری جماعت, جماعت, جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھو گے یہ نفل بن جائے گی یہ اس کا حاصل اب جہاں تک اور فکا کا معاملہ ہے وہ اس حدیث کے اوپر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کہ جو بھی نماز پڑھی جا, جا چکی ہے اکیلے اور پھر جماعت کہیں ہوتی نظر آئے شریک ہو جاؤ حنفیہ کا معاملہ اس میں یہ ہے کیونکہ ان کی عادت ہے وہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں مسئلہ متعین کرنے میں انہوں نے تین نمازوں کو مستثنی کیا ایک تو ہے فجر کی نماز اور ایک ہے اصر کی نماز اور تیسرا ہے مغرب کی نماز تین نمازوں میں یہ نہیں ہوگا باقی زہر میں بھی ہو جائے گا اور عشاء میں بھی ہو جائے گا مسئلہ ہے بھی ظہر ہی کا زہر کی تصریح اس میں ہے تو اس واسطے ان کا مسلک سے ٹکراتا نہیں اس میں ہے آپ نے دیکھا زہر کی نماز پڑھ لی تو اور اماں تو اس کو ہر نماز کے لیے لے لیتے ہیں اور حنفیہ کہتے ہیں کہ تین نمازوں کو ہم اس لیے مستثنا کر رہے ہیں کہ فجر اور اثر کے بعد کسی نماز کے نہ ہونے کی تصریح صحیح حدیث کے اندر ہے اور وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجری بعد تبادل نہ تو فجر کے بعد کوئی نماز ہے اور نہ اثر کے بعد نماز ہے اس حدیث کو امام مالک اپنی معتہ میں بھی لائیں بخاری اور مسلم میں بھی ہے اور امام مالک میں ابو سعید خدریز رضی اللہ عنہ سے روایت لی گئی ہے تو اس یہ حدیث سب کے نزدیک بالکل اپنی صنعت کے لحاظ سے جو حدیث کے جو جانچنے کے جو معیار ہیں جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے یہ پکی حدیث مضبوط ہے کہتے ہیں کہ یہ جب تصریح ہے اس کی اور اسی واسطے مالکیہ کا مسلق یہ چنانچہ محتمہ مالک کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے فضر کے بعد طواف کیا یا اثر کے بعد طواف کیا بیت اللہ کا اور طواف کے بعد وہ دو رکعت پڑنی پڑتی واجب جو ہے طواف کے اس کے, اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا تو محتاط امام مالک کے اندر امام مالک کا مسئلہ کے موجود ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنی ان دو رکعتوں کو موخر کرے فجر کی نماز کا طواف کرنے والا جب تک کہ سورج اونچا نہ ہو جائے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد کا طواف کرنے والا ان دو رکعتوں کو موخر کرے جب تک کہ سورج چھپ نہ جائے اب اس کو اختیار ہے چاہے پہلے مغرب پڑھ لے اور اس کے بعد دو رکعت پڑھے یا پہلے وہ اپنی دو رکعت طواب کے پڑھ لے پھر مغرب پڑھ لے لیکن سورج کے چھپنے کا انتظار کرے یہ امام مالک کا مسئلہ ہے تو اس لیے حرفیہ کانفلیکٹ اپنے کو بچاتے ہیں احادیث کے سلسلے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو نمازیں تو یہ ہوئی رہ گئی مغرب تو مغرب کے بعد اس لیے وہ منع کر مغرب کی نماز کے لیے اس لیے منع کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنی نماز پڑھ لی وہ تو فرض ہو گئی اور جب جماعت میں شریک ہوگا تو اس کو نفل بنانا ہے تین رکت کی نفل نہیں ہوتی نفل ہوتی دو ہی رکت کی تو دو ہو یا چار ہوں لیکن تین رکت نہیں ہو سکتی اور مغرب کی نماز تین رکت کی ہے لہذا اس کو نفل نہیں بنایا جا سکتا تو مغرب میں بھی یہ نہیں ہوگا تو اس واسطے تین نمازوں کو ہنفیا نے مستثنا کیا ہے فجر اصر اور مغرب تو اس میں تو اگر کسی نے اپنی نماز پڑھ لی بس پڑھ لی جاؤ چھٹی لیکن زہر اور عشا کی نماز اگر کسی نے اپنے گھر میں پڑھ لی تو پھر وہ اگر مسجد میں آیا یا کسی ایسی جگہ وہ دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی جماعت پر شریک ہو جائے ایک حدیث بھی ہے اور حدیث ہے دار قطنی میں حالانکہ دار قطنی وہ محدث ہیں جو حنفیہ کے بہت خلاف ہیں بہت خلاف ہیں وہ اور جہاں موقع ملتا ہے وہ اعتراض کر دیتے ہیں لیکن دار قطنی حدیث لائیں اور حدیث یہ ہے کہ اذا فلیتا فی بیتی کا سم ادرک ادرک تلا فصلی الافجرا ولاسرا کہ اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی پھر تم نے جماعت کی نماز کو پایا تو تم نماز میں شریک ہو جاؤ سوائے فجر اور اثر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث بھی آگئی تو اس واسطے حنفیہ کا مسلک اس معاملے میں جو ہے وہ بڑا ٹھوس معلوم ہوتا ہے باب الغسل غسل یومل یہاں مسئلہ ہے جمعہ کے دن کے غسل کا مسئلہ یہاں تو خیر اب جو سہولتیں اس کے لحاظ سے اور جو عادتیں ہیں اس کی وجہ سے بھی لو، روزی لوگ شاور لے لیتے ہیں. لیکن خاص طور پر ان ملکوں میں کہ جہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں اور پانی کی موسم کی وجہ سے ہو یا پانی کی اتنی افراد نہ ہو اب یہ ساری دنیا امریکہ تو نہیں ہے اب ایسے ملک بھی تو ہیں کہ جہاں پانی کی وہ سہولت نہیں ہے یا پھر موسم اتنے بعض دفعہ سردی کا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کے لیے وضو کرنا ہی مشکل ہے مجھے یاد ہے کہ میں آہ آہ کشمیر کا ایک جگہ ہے کشتواڑ میں وہاں دو تین دفعہ وہ سیرت کے جلسے میں کے لیے گیا تو ایک ہمارے ساتھ مولانا تھے اللہ ان کی مغفرت ماں انتقال ہو گیا ان کا تو وہ بھی ساتھ تھے اور میں بھی تھا وہ ظہر کی نماز کے لیے ہم نے کہہ رکھا تھا بس والے سے کہ بھئی ہماری نمازوں کے اوقات ہیں وہ سبھی کو پتہ ہے ہندوستان میں ہندو کے کہ سکھ مسلمان کس وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ سکھ تھا تو ہم نے اسے کہہ دیے کہ بھئی نمازوں کے اوقات میں جو ہے ذرا ہمارا خیال کرنا تو ہم نے سوچا کہ بھئی ایک جگہ بس رکی تو نماز کا وقت تو نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ یہاں وضو ہم کر لیں تب آگے چل کر کے نماز کے وقت میں جہاں بس رکے گی تو وہاں بس نماز ہی پڑھنا ہوگا وضو سے رہیں گے تو اچھا وہ دریا چناب نیچے سے جا رہا تھا پانی اس کا برف کے جیسا میں اتر کے اپنا وضو کر کے آ تو مولانا نے بھی کہا کہ بھائی تم نے بڑی ہمت کا کام کیا اس پانی سے وضو کرنا مشکل ہے واقع ہے کہ ٹھنڈا پانی برف کے جیسا اب اس سے نہانا کوئی کھیل ہے کہ روز نہاتے رہیے اس واسطے ایسے ملکوں میں خاص طور پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ اتارا ان کو بہترین عطا فرمائے دنیا کے ہر علاقے کے واسطے مسائل بیان فرما دیے تو جمعہ کے دن کا غسل کا مسئلہ ہے ابو حنیفان عن نمرہ عن عن قالت کانو ی روحماتی وقد ارقو یارف نہیں ارقو و طلت فقو بین من راہ ار الجماتی فلیخت و روایت ان الناس عمار اردم ابو حنیفر ابو حنیف سے, رو سے, سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ لوگ جمعہ کے لیے جایا کرتے تھے اس حالت میں کہ ان کے بدن سے پسینہ گرتا ہوا ہوتا تھا پسینہ میں شراب اور وہ اور مٹی وغیرہ مٹی وغیرہ بھی ان کے بدن کو لگی ہوئی ہوتی تھی کام وام کر کے آ رہے ہیں اب پسینہ بھی گر رہا ہے مٹی بھی بدن کو لگی ہوئی ہے اور نماز میں نماز کا وقت ہو گیا نماز میں جا کے شریک ہو گئے جمعہ کی تو ان سے کہا گیا کہ جو شخص جمعہ کے لیے جائے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے ایک اور روایت میں ہے کہ لوگ زمینوں میں کام کرنے والے ہوتے تھے مزدوری کا وکان یا اور وہ نماز کے لیے جاتے اس حالت میں کہ ان کے بدن جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوتا اور مٹی, سے مٹی بھی لگی بھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کے لیے آؤ تو تم غسول کر لیا کرو تیسری حدیث ابو حنیفہ اور منصور محمد ابن بشر یہ سب کے سب نافے سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ سے وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کا غسل اس شخص کے ذمہ ہے کہ جو جمعہ کے لئے آئے اس سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ غسل کی اہمیت اسی کے لئے ہے جو جمعہ کے لئے آئے جو تیسری حدیث میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس جگہ جمعہ نہیں ہو رہا جیسے بہت چھوٹا سا گاؤں ہے کہ جہاں وہ شرائط نہیں پائے جاتے کہ جہاں جمعہ کی نماز ہو زور کی نماز پڑھنی تو جیسے اور نمازیں پڑی جاتی ویسے وہاں زور بھی پڑھنی جمعہ کے دن کا زہر ہو یا وہ سرڈے سر کا دن ہو اس سے کیا فرق پڑا اس لیے مسئلہ ان کے واسطہ نہیں یہ ان کے واسطے ہے کہ جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں ایک بات تو یہ گئی تو بڑا گاؤں ہو یا شہر ہو وہیں جمعہ ہوتا ہے چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں کہ جہاں جیسے ہمارے یہاں رورل ایریا یہاں کہتے ہیں وہ کہ جس میں زندگی کی سہولتیں جو ہیں وہاں میسر نہیں آتی ہیں نہ بازار ہے نہ اسٹورس بڑ... وغیرہ ہیں تو وہاں جمع نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس غسل کرنے کا حکم کیا ہے کیا ہے یعنی واجب ہے آپ کے فرمانے سے کیا مسئلہ نکلتا ہے بعض فکہ خاص طور پر امام تینوں فکہ امام شافائی اور ایک قول میں امام مالک اور امام محمد ابن حنبل ان کے نزدیک تو واجب ہے جمعہ کے دن کا غسل اور حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے ایک دو دلیل ہیں ان کے پاس ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہاں جو اس غسل کے حکم کی وجہ لکھی ہے وجہ یہ ہے کہ پسینے میں شراب اور ہوتے تھے اور ان کے بدن کو مٹی لگی بھی ہوتی تھی اس لیے آپ نے فرمایا معلوم کا ایک وجہ ہے اس و... اس صفائی کرانا مقصود ہے تو جہاں یہ صورت نہ پائی جائے کہ وہ ان کے بدن سے نہ پسینے پھوٹ رہے ہیں نہ بدن ان کا مٹی سے لت ہے صاف ستھرے ہیں لہذا ان کے ذمہ نہیں ہے کر لیں بہت اچھا لیکن نہیں کریں تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا یہ ایک دلیل تو یہ ہوئی حافیہ کی دوسری دلیل کیا ہے دوسری دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے اور حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے مسجد میں تو خطبہ کے دوران دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ آئیں مسجد میں تو تمار نے پوچھا یہ عثمان تم دیر کہاں ہوئی میں نے یعنی خطبہ شروع ہو چکا ہے تم سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ تم پہلے سے نہیں آ کے بیٹھو گے تمہیں دیر کہاں ہوئی تو عثمان نے کہا کہ امیر المنین وہ کاموں میں کچھ ایسی مشغولیت رہی کہ دیر ہو گئی اور بس اتنا وقت ملا کہ میں وضو کر کے آ سکا تو حضرت نے فرمایا کہ خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا غسل بھی چھوٹ گیا غسل کی سنت اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر واجب ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ کو کہتے جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ اور صحابہ کا مجمع ہے صحابہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ ان کو بیٹھنے کیسے دیا جا رہا جائیں گس واجب توڑ رہے ہیں لیکن ان تنبیہ کرنا یہ ہے کہ سنت تم نے چھوڑی ہے اور تم سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی اگر واجب ہوتا تو واپس کرتے ان کو بیٹھنے دیا اس کا مطلب یہ کہ واجب نہیں یہ دو دلیل ہیں انفیا کے پاس کے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے جمعہ کے دن کا غسل باب انفر... اوکے وقت کا ذکر آیا اس کے بعد خطبہ جمعہ کا ذکر ہے ابو حنیفہ آنا ابن عمر قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا المنبر یوم الجمعہ تھی جلس قبل الخط خفی فتن ابو حنیف سے اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چاہتے جمعہ کے دن تو خطبے سے پہلے جلسہ خفیفہ یعنی مطلب تھوڑی دیر بیٹھ جاتے معلوم ہوا کہ خطبہ تو ہونا ہے کھڑے ہو کر جو آگے آ رہی حدیث لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سیدھے ممبر پر پہنچے اور کھڑے کے کھڑے رہ گئے اس کے معنی یہ ہے کہ اذان جو دی جاتی ہے جب اذانے دی جائے گی خطبے کی اس دوران خطیب کو ممبر پر بیٹھ جانا چاہیے وہی ہے جلسہ خفیفہ وہ کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کھڑا ہو کر خطبہ تین پہلے سے کھڑے رہے ہیں۔ تو آپ کی سنت یہی آئے سامنے کہ جس وقت اذان کہی جائے تو وہ خطیب آ کر بیٹھ جائے ممبر پر ابو حنیفہ ان حمد ان ابراہیم ان رجولن حد صح صحب اللہ ابن مسعود ان خطبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمہ فقال له اما تکر اسورت الجماعتی قال بلا اللہ لا عالم قال فخر علی تجارت الحا و رقوق کا امام ابو حنیفہ اپنے استاد حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے سوال کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بارے میں کہ جمعہ کے دن آپ کیسے خطبہ دیتے تھے یہ اس نے سوال کیا عبد اللہ ابن مسود علی اللہ نے فرمایا کہ تم نے سورت الجمعہ نہیں پڑھی قرآن شریف کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں پڑھی تو ہے لیکن مجھے پتا نہیں کہ آپ خطبہ کیسے دیتے ہیں یہ ان صاحب نے کہا تو عبداللہ اللہ ابن مسعود نے سورت الجمعہ کی آئے تلاوت فرمائی و اظارجارتن اولا فد الحا و ترقو کا قائمہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کوئی بزنس تجارت یا کوئی کھیل کود کی بات دیکھتے ہیں تو یہ ادھر کو لپک لیتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں بات یہ ہوئی تھی کہ مدینہ منورہ میں غلے کی بہت کمی تھی ایک وقت ایسا آیا کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہو گئیں اور تقریباً پورے عرب میں قحط کی صورت حال تھی تو چیزیں بازار میں مارکیٹ میں نہیں ملتی تھیں تو خطب جمعہ ہو رہا تھا اسی وقت کوئی قافلہ تجارتی آیا مدینے میں اور جب تجارتی قافلے آتے تھے تو شہر والوں کو بتانے کے واسطے وہ ڈھول ڈھمکا کرتے آتے تھے ڈھول پیٹتے ہوئے تاکہ سارے شہر والوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی ایک تجارتی قافلہ آیا تو وہ جو انہوں نے ڈھول ڈھمکا کیا تو جو چھوٹی عمر کے تھے لوڈے نوجوان وہ تو بھاگ لیے گئے ڈھول ڈھمکا سننے کو اور جو ذرا بڑے تھے انہوں نے کہا زیادہ تھی قافلہ آ گیا اب کھانے پینے کی چیزوں کی ویسے ہی کمی ہے بھاگ لو پہلے وہ کام کر لو لے لوا لی لیں وہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو اسی دوران بھاگے آپ دو چار تین چار صحابہ رہ گئے اور آپ رہ گئے باقی چلے گئے لوگوں کو اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی یہ کوئی اتنی بات ہے اس پر یہ آیت اتری تھی صورت الجماع کی کہ جب آپ کو جب یہ انہوں نے دیکھا تجارت کو بزنس کو یا کھیل کو تو ادھر کو لپک لیا اور آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے کھڑا ہوا اس کے بعد کُلم اللہ خیر امن اللہ خیر من الحب من, من تجارت والا خیر الرازقین اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تجارت سے اور کھیل سے ہر چیز سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین رخ دینے والے ہیں لہٰذا تم جب جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہو تو بیٹھو اطمینان کے ساتھ خود سنو نماز پڑھو اللہ تمہاری روزی روزگار کا انتظام کریں گے یہ بات وہاں کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یوں کہیے کہ شرعی معاملات میں بصیرت کی بات ہے انہوں نے اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کا انداز جو ہے وہ نکال لیا اس آیت سے اور وہ یہ کہ خطبہ جو ہے وہ قیام کی صورت میں ہونا چاہیے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جانا چاہیے تقریر تو بیٹھ کر کر لیجئے کھڑے ہو کر کر لیجئے لیکن جہاں تک خطبے کا تعلق ہے خطبۂ جمعہ اور اسی پر قیاس کیا جائے گا خطبہ ان کا وہ ہونا چاہیے کھڑے ہو کر کے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھڑا ہونا اس کا درجہ کیا ہے شواف تو اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہی واجب ہے ہنفیا کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر دینا واجب تو نہیں سنت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے پابندی کے ساتھ تو یہ اس, اس وجہ سے اس کو سنت کہا جائے گا ہنفیہ کے پاس ایک اور بھی دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد ابن منقدر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور عبد الملک ابن مروان کے زمانے جو مروان جو ہے وہ وہاں خطبہ دے رہے تھے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا تو محمد ابن منقد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انظروا الحاظ الخبیث اختب و اس خبیث کی دعا کو یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے صحابی خلاف سنت بات کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں وہ گورنر ہو کچھ بھی ہو ان کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت عناصیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب ہوتا تو محمد ابن نماز میں نہ شریک ہوتے کہ واجب کا طرق ہے انہوں نے سنت کے ترک پر نقیر فرمائی تو لہذا ہم اس کو سنت مانتے ہیں واجب نے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حنفیہ اور شواف بہت زیادہ دور نہیں اس مسئلے میں سنت جب کہہ رہے ہیں حنفیہ تو اس کا مطلب ہے سنت موقع دا جس کا بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے اور شوافے واجب کہہ رہے ہیں تو سنت معدہ جو ہے وہ اصل میں اپنے اثر کے لحاظ سے قریب با واجب ہے واجب تو نہیں واجب اور سنت موقع دا میں فرق ہے واجب تو ایسا عمل ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیا گیا تو اس کی قضا بھی کرنی پڑے یہ بات ایسے عمل ہے مثلاً وطر واجب ہے اگر آپ نے وطر نہیں پڑھا تو آپ کو پڑھنا ہوگا تو اسی دن پڑھیں اگلے دن پڑھیں یا جو بار وہ پڑھنا ہے واجب ہے وہ. یہاں تک کہ اگر نمازیں نہیں ادا ہو رہی ہیں اور ان کا فدیہ دینا ہے تو وطر ایک مستقل نماز ہے اس کا فدیہ مستقل دینا پڑے گا تو یہ واجب ہونے کی وجہ سے سنت موقع جو ہے اس کی قضا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ وقت موجود ہے وہ وقت ابھی ختم نہیں ہوا تو اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں مثلا زہر کی نماز زور سے پہلے کی چار سنتیں سنتیں موقعدہ اگر نہیں پڑھی جا سکیں کسی وجہ سے جو بھی وجہ ہو مثلا جماعت شروع ہو گئی ہے اور جماعت میں شریک ہونا ہے اب اگر سنت موقع میں لگ جائیں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی تو اگر ایسی صورت ہو تو فرض کے بعد وہ سنتیں پڑھ لی جائیں گی یہ ثابت ہے حدیث سے چار رکب جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں گے لیکن اگر زہر کا وقت ختم ہو گیا اور اثر کا وقت ہو گیا تو پھر ان کی ضرورت نہیں پڑنے کی فجر سے پہلے کی دو جو فجر کی دو سنتیں ہیں اگر نہیں پڑھی جا سکیں تو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں گے لیکن کب تک جب تک کہ زہر کا وقت نہ شروع ہو جائے زہر کا وقت شروع ہو گیا اب سنت قضا نہیں ہے تو سنت معقدہ جو ہے اس کا بغیر عذر کے چھوڑنا تو گنا ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے قریب بواجب ہیں مگر بس فرق یہ ہے کہ واجب کی قضا ہے سنت موقع کی قضا نہیں ہے وقت کے گزرنے کے بعد تو بہت زیادہ فرق شوافی میں اور حنفیہ میں اس معاملے میں نہیں ہے ما ماں یکرافل الجمعہ اس باب میں یہ مسئلہ ہے کہ جمعہ کے میں کیا آپ پڑھا کرتے تھے جمعہ کی نماز میں ابو حنیفہ ان احمد ابن محمد ابن اسماعیل القوفی ان یعقوب ابن یوسف ابن زیاد ان اب جنادہ ان ابراہیم ان سعید ابن, ابن عباس ان ان وسلم كان في يوم تو ابو حنیفہ اپنی پوری صنعت جو اس میں آئی اس کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں سورت الجمہ اور سورہ المنافقین پڑھا کرتے تھے تو ایک تو یہ ہوا سورت الجمعہ کی مناسبت مضمون کے لحاظ سے بھی ہے اور منافقین اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے تو آگے پیچھے صورتیں ہیں ان دونوں کو پڑھتے تھے دوسری حدیث جو آ رہی اس میں اور دو آآ آآ سورتوں کا ذکر ہے ابو حنیفہ ان ابراہیم عن نبی ان حبیب ابن سالم عمان ابن بشیر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقان فی العیدین ویوم الجماتی سبم ربک العلیٰ و کا حدیث کاشیا ابو حنیفہ ابراہیم سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ حبیب ابن سالم سے نعمان ابن بشیر سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عن اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ عیدین میں اور جمعہ کے دن سب ربک العلی اور حلطا کا حدیث الغاشیہ یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی اس طرح کامل لہا ہے اور بھی ایک آدھ صورت کا ذکر ہے تو خاص طور پر ان صورتوں کو آپ نے جمعہ کی نماز میں پڑھا ہے کہیں سورت ال آ... سورۂ کا بھی ذکر ہے اور صورت کاف کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صورت کاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے تو اس لیے کہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خطبہ جمعہ کا اصل مضمون جو ہے وہ ہونا چاہیے قیامت فکر آخرت اور دین پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دینا یہ اصل مضمون ہونا چاہیے خطبہ جمعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی خطب حدیث کی کتابوں میں آ رہے ہیں ان میں یہی سب کچھ ملتا ہے اب لوگ اب لوگوں نے اب عجیب منطق چلا دی کہ صاحب مسلمانوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں گے لہٰذا نئے نئے مسئلے آنے سے کہاں سے تم نے یہ مسئلہ نکالیے کہ ایجوکیٹ کریں کہ ایجوکیشن کے واسطے ہے کبھی خطبۂ جمعہ خود اپنی منطق کہاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایجوکیشن کے لیے خود جمعہ کو نہیں رکھا تزکیر کے لیے رکھا ہے تزکیر اور چیز ہے تعلیم اور چیز ہے قرآن الجمعہ کے اندر خود جمعہ کے لیے لفظ آیا کیا ہے یا الذین اذا من یوم ایزان جمعہ الی ذکر اللہ وزر الب جب اذان دی جائے جمعہ کی تو چل پڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید اور فروخت بزنس وہاں ذکر سے مراد سب کے نزدیک بال اتفاق خطب جمعہ اور نماز ہے تو خطب جمعہ کے لئے لفظ ذکر آیا تو معلوم ہوا کہ یہ نصیحت ہے اللہ کی یاد ہے یہ تعلیم نہیں ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمان آپ جب صحابہ کے بیچ میں تھے تو ان کو زیادہ ضرورت تھی تعلیم کی لیکن دنیا بھر کے مسائل کہ روما میں یہ ہو رہا اور پرشیا میں یہ ہو رہا کیا نام ہے وہ یمن میں یہ ہو رہا یہ تو آپ کے خطبوں میں کہیے یہ مضامین نہیں ملتے اس واسطے خطب جمعہ کا اصل موضوع جو ہے وہ تذکیر ہے اور ترہیب ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا انداز ہی ہوا کرتا تھا کہ آواز کبھی آپ کے نیچے ہوتی تھی کبھی بلند ہو جاتی تھی یعنی مطلب یہ کہ جب آپ ڈرایا کرتے تھے خوف گرایا کرتے تھے قیامت کا اور حو کیوں کا تو آپ کی آواز اونچی ہو جایا کرتی تھی تو یہ خطب جمعہ کا کوئی مقصد ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خطب جمعہ جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے نماز کی بنسبت نسبت باب انفی فضیلتی لطیل جمعی ومن ماتفیہ جمعہ کی رات کی فضیلت اور جس, میں جو جس کا اس میں انتقال ہو جائے جس شخص کا اس میں انتقال ہو جائے رات میں اس کے بارے میں ابو حنیفہ ان عن قیس ان عن, عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ بھی ابو حنیف سے اور طارق سے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جمعہ کی رات ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں اللہ سبحان و اپنی مخلوق کو تین مرتبہ نہ دیکھتے ہوں دیکھنے کا مطلب کیا یہ تھوڑی کیا؟ ہر آدمی کی سوائے اس کے جس نے شرک نہیں کیا جس نے شرک کیا تو جس نے شرک نہیں کیا ہے اس کی مقفرت فرما دیتے ہیں. یہاں فکہ یہی تو فقیر کا کام ہے فقہاں یہ اس میں یہ نکالا ہے مسئلہ کہ بات کی رائے تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ نہیں بلکہ گناہ فغیرہ مراد ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اب گناہ کبیرہ جو ہیں مثال کے طور پر کوئی حرام فیل ہو گیا ہے یا فرض چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ نہیں کہ صاحب جمعہ کی رات آئی اور وہ سارے, سارے گنا معاف ہو گئے تو بس وہ نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہر ہفتے جو ہے گنا معاف خود ہی ہو جائیں گے یہ اسلام کی چونکہ تعلیمات اور اس کی اس کا جو منشا ہے اس سے اس سے اس سے اس کے مطابق نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہا گناہ کبیرہ اس سے خارج ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم یہ قید نہیں لگاتے البتہ یہ ضرور ہے کہ دوسری حدیثوں سے چونکہ یہ بات معلوم ہے اس لیے ہم یہ قید لگاتے ہیں کہ ایسے معاملات کے جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے بندے کے حقوق وہ تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اللہ کا عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے اور حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کریں گے البتہ اپنے حقوق جو ہیں وہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں تو یہ دو رائے ہیں اس تعلق سے بہرحال اس سے جمعہ کی رات کی فضیلت معلوم ہوئی تو جمعہ کی رات میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو یاد کرنے کا اور راتوں کے نسبت سے کچھ زیادہ اہتمام ہو تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں جو اس سے وہ آدمی مستفید ہو سکے گا ابو حنیف عن الحسن ابی کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یوم الجماعتی القبر ابو حنیفہ حسم سے اور وہ حسن سے اور وہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جمعہ کے دن انتقال ہو جائے وہ عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جائے گا ایک اور روایت میں ولیلا کا لفظ بھی ہے یوم جمع تھی ولیلت تو جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن دوسری روایت میں وہ کا لفظ بھی ہے تو اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جائے باب رخصل للنساء اف الخروج ال الخیر وداوت المسلم اس بات میں یہ کہ اجازت عورتوں کو نکلنے میں خیر کی طرف اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شرکت کے لیے نکلنے کے ابو حنیف عن حمد عن ابراہیم امن سمیا اماتی تقور رخ صلی نسا اف الخروجین حتی لقد کانت البکرانی البکر تخرجان في الصوب الواحد حتی لقد کانت الحائض تخرج فتجلس فی عرض النساء یدعون ولا لا يصلین ابو حنیفہ حماس سور ابراہیم نخعی سے اور وہ اس شخص سے جس نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتی تھی کہ عورتوں کو عیدین کی نماز کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی تھی یہاں تک کہ اگر دو لڑکیاں کپڑے نہیں ہیں کپڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بناؤ شگار والے کپڑے نہیں ہیں بلکہ یہ کہ ایسے کپڑے جن کو اپنے بدن کے اوپر ڈال کر باہر جا سکیں پردے کا اہتمام کر کے یہ لفظ خاص ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کا اہتمام اگر نہیں ہے تو وہ نہیں نکل نہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر دو لڑکیاں ایسی جن کے پاس کپڑے مکمل نہیں ہیں تو وہ دونوں ایک ہی کپڑے کے اندر مل کے چلے گئی اب ہے وہ کرتے قمیض کے اندر تھوڑی گسی ہوگی سو اس کے مراد ہے کہ ایک چادر جو ہے تو ایک چادر اور کر جانے والی تھی تو دوسری لڑکی کے پاس چادر نہیں تھی وہ دونوں نے اسی ایک چادر کو لپیٹ کر کے اور اس طرح دونوں میلی جوری چلی گئی اب یہ تو لوگوں نے نکالا کہ صاحب وہ عورتوں کو نکلنے کی جا تھی دہن کے واسطے لیکن اس کا یہ جو چھوڑ دیا کہ صاحب وہ پردے کا کتنا اہتمام ہو رہا تھا کہ اگر ایک کے پاس چادر نہیں تو دوسرے کے چادر میں شریک ہو رہی ہے یہ یہ, یہ نہیں دیکھا وہ تو وہی بات ہوگی کہ لا تقرب اس اللہ پڑھ لیا وہاں تم سکارا نہیں تو یہ تو عجیب بات ہوگی یہ, یہ ہے صورت کہ آدھی بات لینا اور آدھی کو چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کا اور اہتمام نہ ہو تو نہ نکلے یہاں تو پردے کا اہتمام کیا مطلب اتنا درجے کا بناؤ سنگار کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ, وہ, وہ مقصد شریعت کا کہاں سے پورا ہو رہا ہے کہ خوب اس کی نمائش ہو خوب دکھلاوا ہو اپنے زیور اور آ, جو بھی فیشن ہے اس کا یہ ظاہر ہے کہ وہ آ, شریعت اس, ان باتوں سے بری ہے حد کا کا نتی ہا یہاں تک کہ اگر وہ پیریڈ والی عورت ہوتی تو وہ بھی جاتی نکلتی اور وہ لوگوں سے ہٹ کر الگ بیٹھ جاتی لوگ تو نماز پڑھ رہے ہوتے وہ الگ بیٹھ جاتی تھی تاکہ وہ جب دعا کریں تو یہ دعا میں شریک ہو جائے یہ نماز نہ پڑھے کون چونکہ پیریڈ سے ہے تو یہ نماز میں تو نہیں شریک ہوتی تھی لیکن الگ کو بیٹھ جاتی تھی تاکہ جب مسلمان دعا کریں گے اس دعا کے اندر یہ شریک ہو جائے گی یہ تھا مقصد تو معلوم ہوا کہ واض اور نصیحت کو سننے کے لیے جانا جب کہ اس زمانے ایک اور وجہ یہ بھی معلوم ہوئی ایک تو دعا میں شرکت ہے دوسری وجہ یہ تھی جو واض اور نصیحت کہی جا رہی ہوگی تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور مسائل سامنے آئیں یا کچھ واض اور نصیحت کی باتیں سامنے آئیں ظاہر ہے کہ وہ زمانہ جو ہے ایک طرف تو خیر کا زمانہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ دین کے مسائل ابھی تک لوگوں میں عام نہیں ہوئے ہیں عورتوں میں اور مردوں میں اور سبھی ضرورت مند ہیں تو اس واسطے یہ صورت کی گئی وہ دور تو نہیں کہ پرنٹنگ پریس ہے اور ریڈیو ہے اور ٹیلی ویژن ہے اور سب فلائر چھپ رہے ہیں اور گھر گھر پہنچ رہے ہیں وہ یہ ایک صورت تھی کہ بھائی اجتماعات ہوں یا گھروں کے اندر تعلیم کا انتظام ہو یا اجتماعات ہوں وہاں آ کر کچھ سیکھ سک لیں یہ صورت تھی آج الحمدللہ ہر چیز کی افراد ہے گھر بیٹھے آپ چاہے پی ایچ ڈی کر لیجئے سمجھا نہیں گھر سے باہر نکلے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں تو اتنا انتظام جب سب چیزوں کا ہو گیا تو محض تعلیم یا مسائل جاننے کے واسطے نکلنا وہ ضرورت تو نہیں رہی ہاں دعا کا ایک مسئلہ ہے کہ دعا کے خاطر نکلئے لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ شاید پردے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے بے پردگی کے ساتھ جا کر دعا مانگی تو دعا کیا قبول ہونے والی ہے ہے گزر چکا ہے مسئلہ کہ اگر حرام کھانا کھا کر دعا مانگیے تو دعا نہیں قبول ہوتی معلوم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دعا نہیں قبول ہوتی سمجھا تو یہاں بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جائے گی کیسے دعا قبول ہوگی ابو حنیفا آنا عبدال کریم عانیاتی اکالت کانہ یور خصلاسا فلخروج الادین ام الفطر ولاطحا ابو حنیفہ عبد الکریم سے وہی جو اوپر بھی جن کا ذکر ہے ان سے روایت کرتے ہیں کہ اما عطیہ نے کہا کہ عورتوں کو عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحی کے لیے نکلنے کی اجازت دی گئی وفی روایت انقالت انقانت پامسو لتا خروجو فتح النساء نسا فتح العدین ایک اور روایت میں ام عطیہ کی یہ بھی ہے کہ اگر وہ پیریڈ والی ہوتی تو نکلتی اور وہ عورتوں کے سے الگ ہو کر بیٹھ جاتی تو پھر وہ دعا جبکہ دعا مانگتے ہیں سب کے سب عیدین کے اندر تو وہ بھی دعا میں شریک ہو جائے کرتی تھی اور وفی روایت ان قالت امر انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطری زباد الخود وملت فیات ضلعۃ ویش حدن الخی وداوت المسلم فقالت عمرات السول اللہ عضاقان علیہ صلاحی من اختہبیہ <جِلْبَابِهَا> اور ایک روایت میں امتیائی سے یہ ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلاحسرم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم قربانی والے دن یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن پردے والی عورتوں کو اور اسی طرح سے پیریڈ والی عورتوں کو ہم نکالیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جانے دیں ان کو زبات الخدود پردے والی عورتوں صاف لفظ ہے اس حدیث کے اور وہ زیادہ امتی ہی کی روایتیں آ رہی ہیں جہاں تک وہ پیریڈ والی عورتیں ہوتی تھیں وہ نماز سے الگ ہو کر بیٹھ جائے کرتی تھی اور وہ حدن الخیر الخیر سے مرادیں یہاں وہ واز اور نصیحت اور واض اور نصیحت میں شریک ہوتی اور اسی طرح سے مسلمانوں کی دعاؤں میں بھی شریک ہوتی ہیں سب مل کر جب دعا کرتے تو ایک عورت نے اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا اور وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ مسلمان جب دعا کرتے تھے نماز کے بعد یا خطبے کے جو بھی کہیے دعائیں مانگتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ سب مل کر دعا کرتے ہوں گے اب چاہے آہستہ مانگ رہے ہوں یا زور سے مانگ رہے ہوں وہ دعا سب مسلمان مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیا کہ دعا مل کر نہیں کرنی چاہیے دعا مل کر کرنے میں ظاہر بات ہے کہ بھئی اس اجتماع اس کے اندر خدا جانے کس کی دعا جو ہے مقبول ہو رہی ہو اس کی برکت سے اوروں کی بھی دعا قبول ہو جائے گی تو اجتماعی دعا جو ہے وہ بری بات ہی اچھی بات ہی ہاں یہ ضرور ہے کہ صاحب وہ جو امام صاحب آواز کے ساتھ دعا مانگیں اور باقی اگر کام صرف آمین ہی کہنا کا تو بقول ہمارے والد صاحب کے کہ یہ دعا مانگی نہیں جا رہی دعا پڑھی جا رہی ہے بات تو صحیح ہے کہ میں نے پتا کہ اس نے وہ کہہ کے آ جس پر امین کر رہے تو لہٰذا اپنی اپنی دعا مانگے ہاں مل جل کر دعا مانگنی سے کہ جی ایک وقت میں دعا مانگی جا رہی ہے تو کسی بھی ایک آدمی کی اگر اللہ دعا قبول فرما رہے ہیں تو اللہ کے رحم و کرم سے اسی بات کی توقع کی جائے گی کہ وہ جتنے ہاتھ اٹھے میں سب کی دعا قبول فرما لیں گے تو فقالت عمرات ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم, ہم میں سے کوئی ایسی ہو کہ جس کے پاس وہ جلباب نہ ہو جلباب کس کو کہتے ہیں جلباب کا ٹھیک اگر کوئی ترجمہ آپ اردو میں کر سکتے ہیں وہ ہے جھول جھول کیا چیز ہے وہ ایک ایسا کپڑا اور ایسی چیز کہ جو بدن میں ادرادر لٹکا ہوا ہوا لا وہ ہوتی ہے جلباب تو عرب کے یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کوئی عورت ایسی ہوگی جس کے پاس جلباب نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی بہن اپنے جلباب میں اس کو شریک کر لے تو اس انتظام کے ساتھ جانا چاہیے بغیر انتظام کے نہ جائیں. باب تخصیر في السفر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیف عن محمد ابن المنقدر انس ابن مالک قال صلينا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اربان وَلْعَصْرَ بِذِلْحُلَيْفَةِ رَكَعْتَيْن ابو حنیفہ محمد ابن منقدر سے اور وہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سرعب آیت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی اور اثر کی ظہر کی نماز تو ہم نے چار پڑھیں اور اثر کی نماز ظول حلیفا میں پہنچ کر کے دو رکت پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں سفر شروع کرنے سے پہلے زہر کا وقت تھا تو وہاں چار رکعت پڑھنی اور جب سفر شروع ہوا تو مدینہ سے باہر تین چار میل کے فاصلے پر یا پانچ میل کے فاصلے پر ذوال حلیفا جس کو آج کل پیر علی کہتے ہیں وہاں پہنچے تو عصر کی نماز دو رکتیں پڑھی بجائے چار رکعتوں کے مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا یعنی کم کر دینا نماز کا یہ مسئلہ اس باب میں آ رہا ہے حدیث تو واضح ہے کہ سفر میں آپ نے دو رکت پڑھی ہیں اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو رکعت پڑھنا اختیاری ہے یا متین ہے اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ چار رکت والی نماز ہی میں قسر ہے دو رکت یا تین والی میں نہیں فجر میں اور مغرب میں قصر نہیں ہوگا ظہر عصر اور عشاء ان میں قسر ہوگا جو چار والی ہیں اور دو رکت کر دیں گے بجائے چار کے سفر میں اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قصر کرنا یہ اختیاری ہے کہ کرو کہ نہ کرو اور یہ یہ کہ یہ متعین ہے کہ قصر کرنا ہے شفافے کا کہنا یہ ہے کہ قصر اختیاری ہے یعنی یہ اختیار ہے کہ چاہے تو پوری پڑھ لیں اور چاہے تو قسر کر لیں دلیل ان کی یہ ہے قرآن شریف میں فرمایا گیا جہاں قصر کا حکم ہے وہاں یہ کہ اللہ جلیکم عَلَيْكُمْ تک سرو مِنَ ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم نماز میں قصر کرو یہ ہے لفظی ترجمہ آیت کا تو اس سے بات سمجھ میں یہ آئی کہ اختیار ہے متعین نہیں ایک دلیل اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا نہ سفر میں قسر کرنا کیا یہ ضروری ہے تو تم نے یہ جواب دیا کہ یہی خی... صبح مجھے بھی تھا اور میں نے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہی سوال کیا تھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے رعایت کی ہے تو تم اس کو قبول کرو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک رعایت ہے اب رعایت کو لینا بہت اچھی بات ہے نہیں لو تو بھی ٹھیک یہ ہے وہ دو دلیل ہیں اور تیسری دل تیسری دلیل یہ ہے ان کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حج کے دوران مینا میں پہنچ کر کے چارکت نماز پڑھی تیسری دلیل ہو گئی اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سفر میں چار عکت نماز پڑھی ہیں۔ یہ چار ہیں وہ دلیلیں جو شفافے کی ہیں حنفیہ جو ہیں وہ یہ حدیثیں تو آ رہی ہیں لیکن جہاں تک ان کے دلیلوں کا تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لاجناحا کے لفظی ترجمہ تو بے شک یہی ہوگا لیکن اس کا معنیٰ نہیں ہے اختیاری ہو ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ صفا مروا کے درمیان صحیح کرنا بھی اختیاری ہی ہو جائے گا کیونکہ وہاں بھی یہی فرمائے صفا اور مروا اللہ کے شاعر میں ہے سو جو حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان صحیح کرے جائے تو بھی وہی ترجمہ کریں گے کہ کوئی حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو صحیح کر لو اور چاہے نہ صحیح کرو حالانکہ اس پر اتفاق ہے صحیح ہوگی اس واسطے یہاں بھی یہی ہے کہ جو معنی وہاں رکھیں گے یہاں بھی رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم نے قصر کر لیا تو یہ متھا سمجھنا کہ تمہاری نماز میں کوئی نقصان آ گیا. کوئی حرج نہیں نماز تم آدھی پڑھو تو اس کے اختیاری نہیں ہے بلکہ جو قصر کر رہے ہیں تو قصر میں کوئی خرابی نہیں آئے گی نماز کے اندر ہے اس کے بعد رہ گیا حضرت عثمان رضی اللہ کا مسئلہ کہ حضرت عثمان نے چار رکت پڑی ہیں اس یہی سوال حضرت عثمان سے کیا بھی گیا تھا آپ نے سفر میں چار رکت کیسی پڑھی عثمان نے جواب دیا تھا کہ میں نے یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو جب مسافر کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اس کو پوری پڑھنی ہے اب وہ مسئلہ الگ ہے کتنے دن کے ٹھہرنے کی نیت سے مقیم ہوتا ہے انفیہ کہتے ہیں کہ چودہ دن یا اس سے زیادہ کسی ایک جگہ جب ٹھہرنے کا ارادہ کر لے گا مسافر تو اس کا سفر ختم سمجھیں گے ہم اور اس کو قصر نہیں کرنا ہوگا پورا پڑھنا ہوگا تو عثمان نے بتا دیا لہذا بات صاف ہو گئی یہ اس حدیث کو کیسے ترین بنا سکتے ہیں رضی اللہ عا کے بارے میں بھی یہی ان حنفیہ کے بات مل گئی ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی یہی جواب دیا کہ جیسے عثمان نے جو نیت کی تھی وہی نیت میری بھی تھی مطلب کیا ہے کہ قیام کی نیت کر لی لہذا چار رگت پڑھی یہ ان کے دلیلوں کا جواب ہے حدیثوں کو لینے سے پہلے جو حدیثیں بالکل واضح ہیں ایک اور بھی مسئلہ ہے وہ ہے منطقی لاجیکل کیونکہ حنفی جو ہیں یہ لاجک کو بھی استعمال کرتے ہیں اور یہی ان کے بدنام کیے جانے کی صورت بھی تھی کہ ان کو اس لیے بدنام کرتے تھے کہ یہ لازک بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ چار رکت پڑھنا مثلاً اس کو کہتے ہو فرض ہے یہ ہر رقت فرض ہے جب تم دو پڑھو گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو رقط فرض چھوٹ گئی اور جب فرض چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قزا ہوا کرتی کیا تم قضا مانتے ہو ظاہر کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہاں اس کی قدا کرنی ہوگی کہ جب تم اس میں فرض نماز کی ہر رکعت فرض ہے مثلا آپ اب زہر کی نماز پڑھیں گے زہر کی نماز کی اگر آپ نے بجائے چار کے تین پڑھ لی تو کیا ہوگا ایک رکت فرض چھوٹ گئی فرض چھوٹ گئی نماز نہیں ہوئی تو انحصیہ کہتے ہیں کہ لاجک جو ہے وہ بھی تو دیکھو کہ اگر تم نے چار فرض تھیں اور تم نے دو پڑھی جس کے پڑھنے کا مثلا اختیار بھی ہو تو معلوم ہوا کہ دو رقت چھوٹ رہے ہیں اس کی کیا قضا کراؤ گے پانچویں بات جو اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں دو رکت نماز فرض کی تھی قیام کی حالت میں تو وہ چار ہو گئی بعد میں سفر کی حالت میں اصل دو ہی رہ گئی یہ بہت عجیب بات ہے یہ بہت بڑی بنیاد ہے اس مسئلے میں یہ حدیث جو حضرت عائشہ کی کیونکہ شفافے کا ذہن یہ ہے کہ سفر میں قصر ہوا اس کا مطلب ہے کم ہوا ہے اصل نماز چار رکت ہے اور سفر میں کم کر دیا گیا جب کم کر دیا گیا تو پوری پڑنے میں کیا حرج ہے حنافیہ کہتے ہیں کہ کم نہیں ہوا سفر کے اندر اس حدیث عائشہ کی بنیاد پر سفر کے اندر اصل جو فرض شروع میں ہوئی تھی وہ رہ گئی اور قیام کی حالت میں اللہ سبحان العالیٰ نے ایڈ کر دی دو رکعتیں تو اصل نماز دو ہی رکت تھی پہلے جو سفر میں رہ گئی تو یہ ہے وہ دلیلیں اور ایک دوسرے کا جواب اب ان کی حدیثیں پڑھیں کہ ایک حدیث تو یہ آ کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھی تھیں سلح اللہ صاحب دوسری حدیث ابو حنیف عن حماد عن ابراہیم عن عبداللہ بن مسعود ان قال کالقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سلیفر قاتعین و ابو بکر و عمر الزیدون علیہ ابو حنیفہ حما سے اور ابراہیم نخعی سے وہ علقمہ سے اور اپنے استاد عبداللہ اللہ ابن مسود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور ابو بکر بھی اور عمر بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے تو معلوم گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے مستقل سفر میں یہی رہا ہے اس حدیث سے عبداللہ ابن مسعود جب ایک روایت بیان کریں ساری روایتوں پہ بھاری ہے میں کتنی متو بتا چکا ہوں کہ عبد اللہ ابن مسود کا مقام بہت اونچا ہے اس واسطے جب وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا ہی کرتے تھے اور جبکہ عبد اللہ ابن کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ سفر کے حضر کے ساتھی ہی ہیں یعنی اور تو یہ تھا کہ اور صحابہ میں تو ہو سکتا تھا کہ کوئی گیا گیا نہیں گیا نہیں گیا لیکن عبد بن مسود جو تھے وہ آپ کے ساتھ ہر حالت میں رہتے تھے مدینے میں ہے تو مدینے میں ہے, سفر میں ہے تو سفر میں ہے. اس لیے کہ ان کو کہا جاتا ہے صاحب المسواں ون علین حضرت عبداللہ بن مسعود کی سپردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواق اور جوتے ہوتے تھے آپ جو ظاہر ہے تو سفر میں بھی ضرورت ہے اور مدینہ میں بھی ضرورت ہے تو ہر وقت ساتھ رہتے تھے آپ کے وضو کر رہے ہیں تو اور اپنی ضرورت کے لیے انسانی ضرورت کے لیے تشہیر لے جا رہے ہیں تو ہر حالت میں عبداللہ بن مسعود ساتھ ہوتے تھے تو جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ سفر میں ایسا کیا کرتے تھے اب اس میں کسی طرح کے تعمل کی کوئی صورت نہیں اسی واسطے حسن بصری رحمت اللہ جو تابعین ہیں اور ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اجماع ہے صحابہ کا اس پر کے سفر میں نماز قصر ہوگی تو عبداللہ انہوں نے تو اس کو اجماع ہی نقل کر دیا ابو حنیف عن ابراہیم الکماٹیا فقیل عثمان بمنن اربعان فقال انا للہ و انا لراجعون صلیت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین معا ابی بکر رکعتین و عمر رکعتین سم حضر الصلاة مع عثمان فصلا معاہو اربع رکعتین فقیل لو استرجعت و قلت ما قلت سم صلیت اربعان قال الخلافة سم قال و اول من اتمها اربعان بمنن ابو حنیفہ فماد سے اور ابراہیم سے اور و سے اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آئے ان کے پاس کوئی شخص آیا اور ان سے کہا گیا کن سے عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضرت عثمان نے مینا میں چار رکعتیں پڑھی ہیں جو ان سے کہا گیا حضرت عبداللہ سے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا انہ راجو جیسے کوئی بات غلط آئے سامنے تو ایسا ان اللہ راجو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکت پڑھی ہیں ابو بکر کے ساتھ دو پڑھی ہیں اور عمر کے ساتھ بھی دو پڑھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلاف راشدین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے پھر نماز کا وقت آیا حضرت عثمان کے ساتھ نماز کے وقت پڑھنا کا وقت آیا اس گفتگو کے بعد اور حضرت عثمان نے چار پڑھی تو عبداللہ ابن مسعود نے بھی چار پڑھنی تو سوال ان سے کہا گیا کہ آپ نے اس وقت تو انار تھا اور جو کچھ آپ نے کہا وہ کہا تھا پرچار پڑھ یہ کیا ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ خلافت کے احترام میں میں نے ایسا کیا خلیفہ المسلمین نماز پڑھا رہے ہیں اب میرا علم جو بھی ہے وہ ہے لیکن خلیفہ کا بھی تو احترام کرنا ہے اس واسطے میں نے ان کے اتباع میں ایسا کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ پہلا وہ شخص کے جنہوں نے مینا میں چار اکت پڑھی ہیں وہ عثمان ہی تھے عثمان ہیں اس لیے اس شوافے کے نزدیک سفر میں اگر کسی شخص نے بجائے قصر کے اتمام کر لیا یعنی پوری نماز پڑھ لی تو شوافے کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہو گئی لیکن حنفی مسلک میں ان حدیثوں کی بنیاد پر جو میں نے ابھی تفصیل سے بتائی اور پڑھی بھی ہیں ان کی بنیاد پر اگر کسی نے نہ قصر نہیں کیا پوری نماز پڑھ لی سفر میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی اللہ یہ کہ اگر بھول سے اس نے کیا ہے تو سر جیسا وہ کر لے تو وہ دو رکعت اس صورت میں جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی نفل بن جائیں گی لیکن بہرحال اتمام ان کے ہاں پوری نماز پڑھنا سفر میں وہ درست نہیں ہے یہ ان ساری حدیثوں کے بنیاد پر یہ ان کا مسئلہ ہے باب الصلاة ابو حنیف انحمد عن, عن مجاہد ان صحب عبد اللہ ابن عمر ممکت ال المدینہ فصلہ ابن عمر على عمر قبل المدینہ فعین اوقان یونسر الحمان دابتی کال فس التی فقار علی, علی کان رسول اللہ صلیم یوسلی سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھنا اونٹ گھوڑا ہو خچر ہو یہ جو بھی حالت ہو اور آج کل تو اس کی جگہ پہ کیا آ گئی رہ تو لوگ بہت سے مسئلہ پوچھتے ہیں یہ آ گیا مسئلہ ہو ابو حنیفہ حماد سے اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ساتھ ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کے مجاہد تابعی ہیں تو عبداللہ ابن عمر کے اور عبداللہ ابن عباس کے یہ مشہور شاگردوں میں ہیں تو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہوئے مکے سے مدینہ تک سفر میں ساتھ رہے ابن عمر نے اپنی سواری پر مدینے کی طرف جو ہے جاتے ہوئے نماز پڑھی اور آپ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہے کے نہ تو رکو ہوگا اس میں نہ سجدہ ہوگا تو اس لیے اشارہ ہی ہوگا اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے سوائے فرض نماز کے اور وطر کے فرض تو فرض ہے اور وطر جو ہے واجب ہے مثلا تو اس لیے کیا ہے کہ ان دو رکعت ان دو نمازوں کو تو سواری پہ بیٹھے نہیں پڑھ رہے تھے باقی اور نمازیں سنتے ہیں نوافل ہیں کچھ بھی ہیں وہ سواری پہ بیٹھے پڑھتے چلے جا رہے تھے فعین الحمان دا اور وہ عبداللہ اللہ عمر ان دونوں کے لیے یعنی فرض نماز کے لیے اور وطر کے لیے اپنی سواری سے اتر جاتے تھے مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا جو وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر کے پڑھ رہے تھے حالانکہ ان کا روخ جو تھا وہ مدینے کی طرف تھا مکے سے مدینے کو جائیں گے تو رخ کے در کو ہوا قبلہ کی طرف قبلہ کی طرف نہیں ہوا نا تو قبلہ سے پیٹ پیٹ ہو گئی اور نماز پڑھنے میں ہونا چاہیے استقبال قبلہ تو یہاں سوال یہ تھا کہ آپ تو مدینے کو جا رہے تھے اور رخ آپ کا ادھر کو تھا تو یہ آپ نے نماز کیسے پڑھ لی سواری پر بیٹھے بیٹھے یہ انہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے نفل جس طرف کو بھی آپ کا رخ ہوتا تھا اور وہ اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا اب یہاں جہاں تک فرض کا تعلق ہے فرائض میں سب کا اتفاق ہے شواف ہے مالکیا حنفیہ سب کا اتفاق ہے فرض نماز سواری پر نہیں پڑھی جائے گی وطر کا مسئلہ جو ہے اور سنتوں کا تعلق اس میں سب کا اتفاق ہے پڑھ سکتے ہیں سنتیں نوافی ہو وطر کا مسئلہ جو ہے وہ ہے جھگڑے کا شفافے کہتے ہیں کہ وطر بھی سواری پر پڑھے جا سکتے ہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں شفافے کے پاس دلیل جو ہے اب ابن عمر ہی کی ہے اس معاملے میں ابن عمر کے علاوہ اور کسی کی حدیث نہیں مل رہی تمام کتابوں کے اندر ابن عمر ہی کی روایتیں آ رہی ہیں بس فرق یہ ہے کہ کہیں تو یہ روایت مل رہی کہ ال المکتوبہ اور اس میں وطر شامل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر کو سواری پر پڑھا جا سکتا ہے وہ دلیل ہے شفافے کی اور جیسے یہ روایت آئی ہے کہ اس میں مکتوبہ المکتوبہ الطر کے سوائے کے فرض نماز کے اور وطر کے یہ حنفیہ نے اس کو لے لیا کہ بھئی اس میں جب واضح ہے کہ وطر نماز نہیں پڑھی انہوں نے تو ہم اس کو لیں گے اور وطر کو بھی ہم نیچے اتر کر پڑھنے کو کہیں گے سواری پر نہیں پڑی جائے گی یہ ہے دونوں کا فرق ایک نے ایک روایت کو بنیاد بنایا اور دوسرے نے دوسرے کو اس میں ایک اور بنیادی بات بھی ہے کہ وطر جو ہے واجب کا درجہ حنفیہ کے ہے تو دراصل شوافے کا یہاں جو ہے اس کا واجب کا درجہ نہیں ہے اس کو ایسا کہیے جیسے ہنفیا کے یہاں کوئی چیز سنت موقع دا کہلاتی کہ ایک وہ سنت جو پابندی سے کی جاتی رہی لیکن ہے سنت تو شوافے کے یہاں بھی اس کا درجہ ایسا ہی ہے اس واسطے وہ سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں حدیث بھی ان کے پاس اور حنفیہ کے پاس یہ حدیث ہے اور ان کے یہاں واجب ہے لہذا وہ سواری پر نہیں پڑی جائے گی اتر کر پڑی جائے گی بابل متر ابو حنيفة عن ابي يافور العفدي عن من حدثه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة فتر وفي رواية ان الله افترض عليكم وزادكم في الدم وفي رواية ان الله زادكم صلاة الامر وفي رواية وفي الله زادكم صلاة وهي الوتر فعافظوها عليها ابو حنیفہ ابی عن ابی عساق عن عاصم ابن ضمرہ قال سالت علی رضی اللہ عنہ عن الوطری احق ہوا قال اما ام کہاق صلا فلا ولیکن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ینبغی لئے احد ان ایت ابو حنیفہ ابو یافور عن عبدی سے اور وہ اس شخصے جنہوں نے ان سے حدیث بیان کی اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے وطر کی نماز کا اضافہ کیا ہے تو یہ ایک ایڈیشنل نماز ہے یہی یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے اللہ نے کیا تو جب اللہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کا یا تو فرض ہوگی یا اس کا درجہ واجب کا ہوگا سمجھ اور نبی اللہ کی طرف سے نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یہ قول سے ہو اس کا درجہ سنت کا ہوگا سمجھا یہ دلیل بن رہی ہے حنفیہ کی کہ وطر جو ہے وہ واجب ہے کیونکہ ایک تو اضافہ ہے اگر اگر فرض ہوتا وطر تو اللہ رسول راسن فرماتے اللہ میاں نے چھ نمازیں فرض کی ہیں تو یوں نہیں فرمایا پانچ نمازیں ہیں اور وطر کا اضافہ ہے اللہ کی طرف سے تو یہ اضافہ یہ بتلا رہا ہے لفظ کہ فرض تو نہیں ہے لیکن سنت بھی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے یہ ہے وہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو لائیں اور ایک اور روایت میں کہ اللہ نے تم پر فرض کی ہے نماز اور وطر کا اضافہ کیا ہے یہ اور زیادہ واضح ہو گئی حدیث اور ایک اور روایت میں کہ اللہ نے تمہارے لیے وطر کی نماز کو کا اضافہ کیا ہے اور دوسری چوتھی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے اور وہ وطر کی نماز ہے فہا فضو اس پر پابندی کرو یہ ہدایت دینا خود بترا رہا ہے کہ یہ عام سنتوں کی طرح سے نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا اس کی پابندی کرو کہ مطلب یہ ہے کہ یہ واجب کے درجے میں ہے ابو حنیفہ ابو اسحاق سے اور وہ آسم ابن دمرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وطر کے بارے میں کیا یہ حق ہے یہ سوال یہ تھا اب حق کے معنی کیا ہے تو چونکہ واضح نہیں تھا سوال میں تو حضرت علی نے جواب میں اس کو واضح کیا, کیا؟, کیا وطر کی نماز حق ہے تو ترین فرمایا کہ جہاں تک نمازوں کی طرح سے فرض نماز کی طرح حق ہونے کا تعلق ہے وہ تو نہیں یعنی مطلب یہ کہ اس کو فرض تو نہیں کہیں گے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مناسب نہیں ہے یہ بات نہیں چاہیے کسی آدمی کو کہ وہ اس کو چھوڑے وہی بات ہوئی کہ اللہ کی طرف سے اگر اس کو اس کی یہ صورت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مستقل نماز کی شکل دیتے تو فرض ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا پابندی فرمائی اور اس کے بعد یہ کہ کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو چھوڑے اس لفظ میں آئی کہ یہ عام سنتوں کی طرح نہیں واجب کا درجہ ابو حنیف عن حماد عن ابراہیم عن عن الاسود عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تیرو یقلا افل اول سب ابکل اعلیٰ وفیثانی وفی ستیبق وفی وفی اللہ ابو حنیف حماد سے و ابراہیم نقائی سے اور وہ اسود سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکتیں پڑھا کرتے تھے اور پہلی رکت میں سب میں ربیق اللہ پڑھتے تھے دوسرے میں کلیائی القافرون پڑھتے تھے اور تیسرے میں کلب اللہ آحت پڑھتے تھے صاحب اس میں دو باتیں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ وطر میں آپ کا عمل خاص طور پر کون سی قرآن شریف کے کون سی صورتوں کے پڑھنے کا تھا یہ تو آ گیا سامنے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں کوئی اور سورت نہیں پڑی جا سکتی بلکہ اس کا درجہ سنت کا گا کیوں اس واسطے کہ قرآن شریف میں نماز کے تعلق سے ہو رہے ما فقر او سورہ امین میں کہ نماز کے اندر جو ہے قرآن شریف کا کچھ بھی جو تم کو میسر ہو وہ چونکہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے تو وہ عام ہے تو عام ہی رکھا جائے گا سنت سے اگر کوئی تخصیص آئے گی تو وہ اسی درجے میں ہوگی تخصیص کہ یہ سنت ہے تو وطر کے اندر ان تین صورتوں کا پڑھنا سنت کا درجہ رہے گا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی اور صورت پڑھ لی یا کوئی اور آیت پڑھ لی تو وہ یوں کہیے کہ قصور ہو جائے گا نماز میں ناقص ہو جائے گی ایسی بات نہیں ایک تو مسئلہ یہ لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر اس حدیث کو یہاں لائے ہیں وہ ہے کہ وطر کی آپ نے تین رکتیں پڑھی اختلاف اس میں ہے کہ آپ نے وطر جو ہے وہ تین رکت کی ہے یا ایک رکت کی ہے شفاف کہتے ہیں ایک رکعت حنفیہ کہتے ہیں تین رکعت شفافی کی دلیل کیا ہے شفافی کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں, انہوں نے فرمایا کہ صلع رکعتین عن عن حسنہن فلا تسأل عن حسنہن ثم آپ نے جو ہے چار پڑھی ان کی خوبصورتی اچھائی کس طرح عمدہ طریقے سے پڑھی تھی مت پوچھ مطلب یہ کہ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ لمبا قیام کیا لمبا رقو کیا لمبے سجدے کیے یہ ہے مطلب نماز کا حسن تو مطلب یہ کہ بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے وہ نماز پڑھی پھر آپ نے چار پڑھی تو اسی طرح سے اطمینان کے ساتھ پھر آپ نے دو رکعت پڑھی سم او سلح رکعتین دو رکت پڑی سم اوترا سم اوتر, سُم्म آوتر وط وطر کہتے ہیں اصل میں تاق عدد میں ایک تین پانچ سات وغیرہ وغیرہ تو سما اوتر اور, اور روایت کے اندر کہ پھر آپ نے اس میں شامل کر دیا ایک تاق عدد وہ کون سا تھا وہ ایک تھا یہ ہے وہ دلیل کہ سما کا لفظ جب آیا ہے پھر ایک رکت پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ تر ایک رکت یہ ہے شوافے کی دلیل اور حدیث جو ہے اپنے صنعت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے وہ میں مل جائے گی اور کتابوں میں مل جائے گی حنفیہ کی یہاں جو ہے وطر تین ہی رکت کی ہے اس سے کم نہیں اور وہ بھی ایک سلام اچھا شوافے بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ خالی ایک رکت پڑھو بھاگ جاؤ وہ یہ کہتے ہیں وطر ایک ہے مگر اس سے پہلے دو رکعت ملا لو تو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ دو رکت پڑھو سلام پھیر لو اور پھر اس کے بعد ایک رکت الگ پڑھو تکبیر اس کی الگ ہونی چاہیے تو دو سلاموں سے یہ تین رکعتیں ان کے ہاں بھی ہیں حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں دو سلام سے نہیں ایک ہی سلام ہوگا وہ تیس رکعت کے ختم پہ ان کے ہاں دلیل کیا ہے ان کے ہاں دلیل اور دلیلوں کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عرمان کا یہ فرمانا ہے کہ سلاۃ الطری کا سلاطن النہار المغرب سلاط الوطری فی اللیل کا النہار فی المغرب کہ رات کی وطر جو ہیں وہ ایسی ہیں جیسے دن کی وطر جو ہے اور اس کا نام ہے مغرب تو اس کو بھی وطر ہی کہا ابن عباس نے کس کو مغرب کی نماز کو اور مغرب کی نماز میں تین ہیں اور ایک سلام سے ہیں دو سلام سے نہیں بیچ میں ابن عباس نے جب اس کی اتنی وضاحت کر دی رضی اللہ عنہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی اس کو لیتے ہیں اور ایک ہی سلام سے ہو گیا رہ گیا یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا تو اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ اس طرح سے دو دو جوڑ آپ جو چار چار رکتے پڑھ رہے تھے یا دو دو کر کے پڑھ رہے تھے تو سم اوترا کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے دو نہیں پڑھی بلکہ تین پڑھی ایک تیسری کو ملا دیا اس کے ساتھ اس میں یہ مانا کہاں سے نکلیں گے کہ آپ نے سلام بھی بیچ میں کیا ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اس حدیث کے اندر اگرچہ وہ باد صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ انہوں نے بیچ میں سلام کیا ہے لیکن یہ کہ وہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علام کے عمل کے بارے میں اس کا جواب یہ دیتے ہیں اور بھی بہت مختلف حدیث ہیں جو آگے بھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقر رب علا وفیثانیت بم القرآن وقل یافرون وفي صاحب امل کتاب وقل ولہ عہد وفی روایت ان رسول اللہ صلیم کانبی صلاح ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں بتر کے سورہ فاتحہ اور سب بیس میں رب آیا اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآ القا فرون اور تیسری رقط میں سورہ فاتحہ اور قرول ہاتھ پڑھتے تھے اور ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکت ویتر پڑھا کرتے تھے ابو حنیف عن زبید ابن الحارث عن ابي عمر عن عبد الرحمن ابن ابزا قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقر فی وطر اسم ربک العلی وقل الكافرون في فرون وقل هو اللہ احدف صالثہ وفي روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان قان في افر وطر فرقات الا اسم ربک ربق وفي وفیثانیتق قل قل كفروا يعني قرئ اي الكافرون كذا في قراءه ابن مسعود وفي الثالثه قل هو الله أحد وفي روايه ان كان يقرا في الوتر في الركاه الاولى سبح وفي الثانيه قل يا وفي الثالثه قل هو الله احد وفي كان يوتر بثلاث ركعات يقرا فيها سبح اسم ربك الاعلى وقل يا اي الكافرون وقل هو الله أحد مسئلہ جو چل رہا ہے وہ وطر کا اور یہ تمام روایتیں اسی لیے لا رہے ہیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اتنے صحابہ یا اتنے راوی ویتر کی تین رکتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ آپ پہلی رکعت میں یہ پڑھتے تھے اور دوسری میں یہ اور تیسری میں یہ اگر وطر ایک رکت کی ہوتی تو یہ روایتوں کا انداز یہ نہ ہوتا کہ آپ پہلی میں یہ پڑھ رہے ہیں دوسری میں پڑھ رہے ہیں تیسری میں پڑھ رہے ہیں تو تین رقت کو شوا بھی کہتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ وطر ایک رکت کی ہے وہ دو رکت جو ہیں وہ ایک اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نفل ہے لیکن وطر جو ہوگا وہ ایک تیسری رکت ہے یہ ہے ان حضرات کا سمجھنا اس بات سے اگر کوئی شخص ان کے مسلک کے مطابق وہ تین رکعتیں پوری نہ پڑے خالی ایک پڑھ لے وطر کی ہو جائیں لیکن اگر اس سے پہلے دو رکعت اور پڑھ لے بہت اچھی بات ہے یہ ان کا مسلک ہے لیکن یہ احادیث جو روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکت میں پڑھتے تھے دوسری میں پڑھتے تھے تیسری میں پڑھتے تھے یہ <متحد> جو یکسانیت ہے <متحد> پہلی کی دوسری سے اور دوسری کی تیسری سے اور جوڑ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دو الگ الگ جو ہیں مختلف قسم کی نہیں کہ ایک کو نفل کہہ دو اور ایک کو جو ہے وہ وطر کا درجہ دے دو سنت یا جو واجب جو بھی کچھ کہیے وہ تینوں مل کر کے ایک نماز بن رہی ہے یہ ہے امام بہنی فرحت اللہ علیہ کا مقصد ان ساری روایتوں سے لانے کا ویسے بھی اس کے علاوہ اور جو ہیں بخاری میں قاسم ابن محمد کی روایت ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وراین منزو ادرکنا ترون ابلاس کہ جب سے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے تو لوگوں سے مراد ہیں صحابہ ہم نے جب سے صحابہ کو لوگوں کو دیکھا ہے تو ہم نے یہی پایا کہ وہ تین رگتیں برکی پڑھتے ہیں یہ تو بخاری کے اندر بھی یہ ہے قاسم ابن محمد کی روایت موجود ہے اسی طرح سے موطہ امام محمد میں امام محمد ایک روایت لائیں امام ابو جو یہاں نہیں ہے اور وہ ہے امام ابو جعفر محمد باقر ان کی ان سے لے رہے ہیں کیونکہ امام ابو جو ہیں وہ ان کے استاد ہیں امام ابو جعفر محمد باقر وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان میں جو نماز پڑھتے تھے وہ تیرہ رکتیں ہوتی تھیں اور آٹھ تو ان میں سے نفل ہوتی تھی اور تین رکت جو تھی وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ویتر کی ہوتی تھی اور دو رکعت پھر اس کے بعد فجر کی ہوتی تھی ہو گئی نہیں تیرہ آٹھ اور تین گیارہ اور دو تیرہ تو یہ کل تیرہ نمازیں تھیں عشا کی نماز کے بعد سے لے کر کے اور فجر کی جو فرض ہیں اس کے درمیان میں تو تیرہ رکتیں ہیں تو معلوم تین رکعتیں جو ہیں وہ آپ کا معمول رہا ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عن, ان کے بارے میں اگرچہ اس میں بھی روایتیں آ رہی ہیں عبداللہ ابن کی لیکن ایک اور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وطر کی تین رکتیں ہیں جیسے تین رکتیں مغرب کی ہیں اب تو بات صاف ہو گئی مغرب کی نماز کون دو سلام سے پڑھتا ہے کہ صاحب دو رگت پہ بیٹھ کے سلام پھیر لو پھر تیسری رگت پہ کھڑے ہو جاؤ وہ ان کا یہ کہنا ہے جیسے مغرب کی تین ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تین ملا کے پڑھی جائیں گے عبداللہ بن مسعود کا یہ کہنا ہے اس لیے اگرچہ روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ شواف بالکل غلط گمراہ باطل ناوز بلا لیکن مسلق تیسرے میں قلوب اللہ احاد پڑھا کرتے تھے ان ساری روایتوں کا مطلب یہی ہے ابو حنیفہ ان ابی, ابی سعید قال, قال رسول اللہ صلی اللہ وافر یہ گوائیوں کہی کہ, کہ بالکل ایک فیصلہ کن ایک روایت آخر میں آ گئی ابو حنیفہ ابو سفیان ابو سفیان وہ نہیں ہیں جو حضرت معاویہ کے والد ہیں بلکہ ابو سفیان شریف ابن شہاب ان, کا ان کے کنیا ہے ابو ابو سفیان اور وہ روایت کرتے ہیں ابو نظرہ سے جن کا پورا نام ہے منظر ابن مالک العبدی اور وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر میں فصل نہیں ہے تو اب تو اس سے زیادہ اور واضح اور کیا بات ہوگی تو آپ نے فرما دیا کہ وطر جو ہے وہ ملا کر پڑی جائیں گے اس میں بیچ میں فاصلہ نہیں دیا جائے گا ابو حنیفہ عبداللہ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو حنیفہ عبداللہ ابن دینار سے اور وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ وطر شروعات میں شیتان کو غصہ دلانے والا ہے اور سہر کا کھانا اللہ کی خوش کا سبب ہے تو شروع رات میں بطر پڑھنے کی جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ اس لیے کہ شیطان اگر شروع رات میں نہ پڑ جائے تو شیطان کو ایک امید لگی رہتی ہے کہ سو جائے گا میٹھی میٹھی نیند آتی ہوگی ہو سکتا ہے اتر چھوٹ جائے تاجد بھی جائے گا ویتر بھی جائے گا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ بتر چھوٹ گیا اور اگر کوئی شخص میں پڑھ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اب امید تو ختم ہو گئی تو اس کو غصہ آتا ہے یہ ہے مسخطہ کے معنی کہ غصہ دلانے والا شیطان کو شیطان غصہ آتا ہے کہ تھوڑی سی امید باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ فضیلت جو ہے وہ شروع رات کے ہی پڑھنے میں ہے یہ مطلق نہیں ہے بات یہ بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا تب اس صورت رض اول میں پڑھ لینا چاہیے تاکہ وتر قزا نہ ہونے پائے لیکن اگر یہ اطمینان ہو عادت کی وجہ سے ہو یہ جیسے الارم لگا لیتے ہیں کہ صاحب تو اٹھیں گے سامنے جو بھی ہے اگر یہ اطمینان ہو کہ صاحب ہم کو اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے ہم بھی پڑھ لیں گے یقین ہے اس کا تو پھر تو آخر رات میں تحجد سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کا پڑھنا ہی افضل ہوگا تو یہ اطمینان کی صورت میں فضیلت اس میں ہوگی اور اگر اطمینان نہ ہو تب شروع میں پڑھ لینا اچھا ہوگا حاصل یہ ہے کہ شیتان کو کسی طرح سے خوش ہونے کا موقع نہ دیا جائے شہر کا کھانا اللہ کے خوشنودی کے لیے ہے. اس میں دو وجہ ایک تو یہ کہ روزہ رکھے گا تو کس واسطے رکھے گا المیوں کو راضی کرنے کے لیے اب اگر شہر نہیں کھایا تو ہو سکتا ہے کہ بھوک اور پیاس بیچ میں ستا ہے تو وہ طبیعت پریشان ہے تو المیہ کو کہاں سے راضی کر رہا پھر وہ جب طبیعت پریشان ہو گئی اس واسطے پورا اطمینان کر لیا جائے جتنا کھانا ہے جتنا پینا ہے اس کے بعد پھر روزے میں تکلیف تو ہونی ہے مگر ایک تو روزے کی اپنی تکلیف اور ایک اپنی حماقت اور اپنی غلطی کی تکلیف ہے کہ سحر کر لینا چاہیے تھا نہیں کیا تو یہ تکلیف جو اپنی طرف سے ہو رہی ہے تو اس سے بچانا مقصود ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے جب روزہ رکھ رہا ہے تو سحر کر لے تاکہ اطمینان ہو جائے اور بیچ میں کوئی پریشانی نہ ہو یہ ایسے ہی جیسے نماز پڑھنے میں اگر نماز پڑھ رہی ہے اور بھوک بھی لگ... نماز پڑھنی ہے اور بھوک بھی لگ رہی کھانا بھی سامنے تیار ہے منہ صاحب نہیں بس اب تو نماز ہی پڑھوں گا بھن. بھئی تو اس سے کیا ہوگا اس لیے کہ وہ نماز میں دل نہیں لگے بھوک بھی لگ رہی کھانا بھی تیار اس لیے مسئلہ گزر چکا ہے کہ پہلے کھانا کھا لینا چاہیے تاکہ اطمینان ہو نماز میں دل لگ جائے تو نماز میں تو زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہیں دل لگا ہوا کھانے میں ظاہر ہے کہ نماز کا مزہ نہیں یہ اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے اور صاحب جماعت نہ چھوٹ جائے یہ جو بھی ہے پہلے نماز ہی پڑھ لوں, یہ ایک وزو تو ہے پر بعد میں دوبارہ کرنی پڑے گی حالانکہ واش روم جانے کی حاجت ہے روکا گیا کہ مکرو ہے پہلے واش روم سے فارغ ہو لو تاکہ طبیعت پر بوجھ نہ رہے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو تو یہ اس لیے میں نے ساری باتیں بتلائیں کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ شیطان کو ناراض کرنے والی بات کیسے کہی گئی کی ہے ابو دوبارہ پھر نہیں نہیں تو ایسے ہی جیسے صبح کی نماز پھر آپ دوبارہ پڑھ لیں جبکہ صبح پڑھ چکے ہوں پھر کیوں پڑھیں گے یہ آپ نے صحیح اس لیے سوال کیا اگر پتا نہیں آپ نے کیوں سوال کیا ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ ہو رہا تھا ہر مہین میں وطر کے بعد بھی پڑھے جا رہے تھے رمضان میں اور قیام الہر کے بعد بھی پڑھے جا رہے تھے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اب میں نے اس سال سنا ہے میرا تو حاضری نہیں ہوئی آپ لوگوں سے ڈر کر میں نہیں جا پا رہا ہوں تو میں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر سال مت جا کروں کو بہت اچھا تھا تو بہرحال یہ کہ وہاں اب اس سال میں نے سنا ہے کہ یہ لگ گیا ہے کہ اب وہ دو نہیں ہوں گی بلکہ ایک ہی ہوگی تو مجھے دو تعامل تھا اور ہو رہا تھا دو سال پہلے جو حاضری ہوئی تھی وہ اس سے ختم ہوا تو ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے ابو حنیف عن حمد عن ابراہیم نبی عبداللہ الجدلی نبی مسعود الانساری قال اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول اللیل و اوسطہو و آخرہو لکی یکون على المسلمین ای ذالک اخذو به کان صوابا غیر انہو من طمع لقیام اللیل فلیجعل بترہو فی آخر اللیل فعین نظاری کا افضل وفی روایت عبداللہ اقبا ابن عامر و ابی موسل شریر عبی اللہ نوما کالا کان رسول اللہ صلاحی جس مضمون کو میں نے بتلایا ابھی وطر کے سلسلے میں کہ قسمت پڑھا جائے اسی کے لیے حدیثیں آ رہی ہے ابو حنیفہ اپنے استاد حماد سے اور وہ ابراہیم نخائی سے اور وہ ابو عبداللہ الجلی سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رات میں بھی بتر پڑے ہیں درمیان رات میں بھی پڑے ہیں اور آخر رات میں بھی پڑے ہیں آخر رات کے مطلب پجر ہونے صبح صادق ہونے سے پہلے کیوں تاکہ مسلمانوں کے لیے اس میں گنجائش نکل آئے یہ نہ ہو کہ اگر آپ ایک ہی طریقے کی پابندی کرتے تو پھر وہی ایک طریقہ مسلمانوں کے لیے متعین ہو جاتا گنجائش نہ رہتی تو آپ نے گنجائش اور جواز بترانے کے لئے یہ ایسا کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جس صورت کو بھی وہ اختیار کر لیں گے وہ ٹھیک ہی رہے گا سوائے اس کے کہ جس شخص کو اس بات کی اس بات کا لالچ ہو کہ وہ قیام اللیل کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے وطر کو آخر رات میں کر دے کیونکہ یہی افضل ہے اور ایک روایت میں ابو عبداللہ الجدلی سے اور وہ اقبا ابن عامر سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو مسافری اب اور ابو مسافری سے دونوں صحابی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شروعات میں وطر پڑتے تھے اور کبھی درمیان میں اور کبھی آخر میں تاکہ مسلمانوں کے لیے گنجائش نکل ابو حنیفہ ان حمد ان ابراہیم ان عن عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ صلان امہرہ و فزادا او نقصا فلما فرغ وسلم فقير له احد احد احدثم في الصلاه ام نسيتا قال انسي كلمات سونا فاذا انسيته فذكروني ثم حول وجهه الى القبله ووسجد سجدتي السهو وتشهد فيها ثم سلم عن يمينه وعن شماله اسمه باب قام كر ديا اب ابو حنیفہ حماد سے اور وہ ابراہیم نقی سے اور اپنے استاد علقمہ سے اور وہ اپنے استاد عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شروعات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی یا تو وہ ظہر تھی یا اثر تھی اور آپ سے اس نماز میں کچھ کمی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی تھی کچھ, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی جب آپ نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیرا تو نماز پڑھنے والے جو صاحبہ پیچھے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں کوئی نئی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے آپ نے جو, جو کام کیا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اب کوئی نئی بات ہے یہ یہ کہ آپ بھولے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی نئی بات تو کوئی نہیں ہے میں بھولا ہوں اور میں ایسے بھول, بھول بھولتا ہوں جیسے تم لوگ بھی بھولتے ہو انسان انسان ہر ایک کے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے میرے ساتھ بھی ہے فیضا انسی تو, تو جب میں جب بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کروں مطلب وہی ہے کہ جب امام سے کبھی کوئی ختہ ہو رہی ہو تو پیچھے مقتدی کو بتا دینا چاہیے قرآن شریف کے پڑھنے میں ہو رہی ہے رکوع سجدے میں ہو رہی ہے یا کسی اور چیز میں تو مقتدی اس کو بتلا دے کیسے بتلایا وہ مسئلہ بھی آگے آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاؤ پھر آپ نے اپنا رخ قبل کی طرف کیا اور آپ نے دو سجدے فرمائے سہو کے اور اس کے بعد اس میں تشاہد پڑھا اور پھر سلام پھر دیا دائیں اور باہیں معلوم ہوا کہ دو سجدے ہیں سجدہ سہو کے دو ہیں ایک نہیں ہے اور اس کے بعد پھر تشاہد بھی ہے یہ مسئلہ سامنے آیا جبکہ دوسروں کے ہاں کیا ہے کہ سجدہ سہو کے بعد تشاہد نہیں ہے اسلام پھیر اسلام پھیرو اور جاؤ پھر بیٹھ کر کے تشاہد پڑھنا اور پھر سجدہ اسلام پھیرنا وہ ان کے نہیں ہے سجدہ سہو کرو اور چھٹی تو اس سے یہ مسئلہ آیا سامنے کہ آپ کا عمل یہ تھا البتہ ایک اشکال اس میں ہے اور وہ یہ کہ آپ نے رخ پھیر لیا تھا سلام پھیرنے کے بعد اور پھر جب صحابہ نے یاد دلایا تو آپ نے کیا کیا کہ وہ یہ بات چیت پوری کرنے کے بعد پھر آپ نے سجدہ کر لی یہ ایک اسکال بیچ میں ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہنسی شوافے نے تو یہ دیا آپ بھول گئے تھے تو آپ نے چونکہ بھول کے کلام کیا ہے اس واسطے وہ بھول چوک میں اگر بھول سے کلام ہو جائے تو نماز کو فاسد نہیں کرتی وہ بات وہ ان کا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی بھول کے بات کر لے تو نماز نہیں ٹوٹے گی لہذا آپ بھول گئے تھے تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ آپ بھول گئے تھے بھول کر آپ نے بات کی تھی تو پھر جو صحابی پوچھ رہے تھے وہ تو بھولے نہیں تھے تو انہوں نے تو جان پوچھ کے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ان کا کلام کرنا جو ہے وہ تو بھول کر نہیں ہوا مگر آپ نے خود اگر اس طرح سجا صاحب فرمایا اور اس کو کافی سمجھا ان کو تو کہتے ہیں کہ میں تو بھول کے کلام کر لیا مگر تم نے جان بوجھ کے کلام کیا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلام پھول کر نہیں ہے یہ تعبیر غلط ہے تو پھر اس کا جواب ہے کیا اس لیے حنفی علما اور فقاء یہ کہا ہے کہ یہ اس زمانے کی حدیث ہوگی جس زمانے میں نماز میں کلام کرنے کی اجازت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حفشا ہجرت کر گئے تھے نا تو حفشے سے ہجرت کر کے جو واپس آئے تو مدینے آئے مکے سے ہجرت کی تھی حفشہ کو اور آپ نے اس درمیان میں ہجرت فرمائی مدینے کے لیے جب وہاں ان حضرات کو معلوم ہوا کہ آپ نے ہجرت کر لی مدینہ تشریف لے گیا اور بالکل اب ٹھیک ٹھاک ہے تو چلو وہ بھی آ عبداللہ بن مسعود بھی ان میں ہیں تو عبداللہ بن مسعود جب مدینہ پہنچے تو نیا نماز ہو رہی تھی انہوں نے کہا السلام علیکم آپ نے جواب نہیں دیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی تھی تو انہوں نے یارسودہ میں نے آپ کو سلام کیا تھا آپ نے تو مجھے جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی چیز ہے اس واسطے اس میں سلام اور کلام نہیں تو معلوما کہ پہلے سلام اور کلام تھا اس لیے ایک اور روایت میں تو یہ ہے کہ ہم تو نماز میں پہلے آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے سامنے یہ بھی اچھا ہوا ورنہ سارے مسئلے آج ہی حل ہوتے تو پہلے تو سلام کلام تھا آہستہ آہستہ پابندیاں لگی ہیں چونکہ ایک نئی چیز آئی تھی جو قوم عادی نہیں تھی ان پابندیوں کی اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا آج بھی دو بچوں کو کہہ دیجئے پانچ منٹ تک تم بیٹھے رہو بات نہیں کرنا سب سے بڑی سزا وہی ان کے بات تو میں نہ مارنے کی ضرورت نہ پیٹنے کی ضرورت تو انسان پر پابندیاں لگنا جو ہے یہ سب سے زیادہ سخت بات ہوتی ہے وہ آزاد قوم تھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا آہستہ آہستہ ان پر پابندیاں لگتی چلی گئیں اس زمانے کی بات ہوگی جس زمانے میں کلام کرنے کی اجازت تھی ابو حنیفہ ان سما کا نیاد الشاری نبی مو صلی اشاری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد عفی فعاد ابو حنیفہ سما کے ابن حرب سے اور وہ ایاز سے ایاز اشاری سے اور ابو موس اشری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعد میں سجدہ فرمایا سجدہ تلاوت کی بات آئی ہے پہلے سجد ہے یہ سجدہ تلاوت بعد اثر یہ ہے کہ سورہ فعت کا سجدہ اختلافی ہے شوافے اس کو نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ نہیں ہے اور حنفیہ کہتے ہیں تو اس کے لئے یہ دلیل لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد میں سجدہ فرمایا شوافے کے پاس دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سجدس کی تلاوت فرمائی اور آپ اترے اور سجدہ فرمایا صحابہ نے بھی سجدہ کیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ آپ چڑھ گئے ممبر پر پھر آپ نے اس کی سراوت فرمائی پھر آپ نے سجدہ نہیں کیا اور صحابہ جب سجدہ کرنے کو چلے تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک کیا نام ہے ایک ذکر تھا ایک نبی کا داود علیہ السلام کو ذکر ہے سورہ سعد میں اور ان کے سجدے کا وقرہ کے نوانا یہ الفاظ جو ہیں داؤد علیہ السلاۃ جو ہیں وہ جگ گئے اور سجدہ کیا وہ تذکرہ اس موقع پر سجدے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا تو یہ تو ایک نبی کا ذکر ہے یہ ہے وہ دلیل شوافے کی یہ معلوم ہوا کہ اب سجدہ نہیں ہے تو اس لیے انافیہ امام بونی پر یہ روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تھا سورہ سعد میں لہٰذا ہم اس کو لیں گے اب آپ نے دوبارہ دوبارہ پڑھنا پڑے پڑھنا پڑھنا گا اس کو بات ہاں بات کر لی تو چھٹی ہوگی نا پوری نماز پڑھنی ہوگی یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے تھی صورت اب نہیں ہے <تصفح> تو ابو حنیف رو اربری بات نہیں آ گئی عبد اللہ ابن مسود کی ابو حنیف ابو حنیف انحمدیم نبی وبہ ابن مسعود وسلام فلم منصرف رسول اللہ صلی اللہ وسلم کال ابن مسود اعزب من صفتی نعمۃ الله قال النبي صلی الله عليه وسلم و مذاک کال سلام تو فلم تر علیہ کال ان شکر کال فلم نَرُدَّ السَّلَامَ أَحَدٍ فلم نردسلام ابو حنیف حما سے اور ابراہیم سے اور ابو واحل سے اور وہ عبد بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ حب شاہ کی سرزمین سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سلام کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جب آپ سلام اپنی نماز سے فراغت کی اور آپ ادھر کو گھومیں تو ابن مسود نے اس وقت کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی نعمت کے غزبناک ہونے سے نعمت سے مراد اللہ کے رسول ہیں معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک رسول اللہ اللہ کی نعمت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے پناہ مانگی ہے کس وجہ سے اس وقت پناہ مانگی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو سلام کیا تھا آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں ایک مشغولیت ہے اللہ کی طرف تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس دن سے ہم لوگوں کے سلام کا جواب نماز میں نہیں دیتے تھے ابو حنیفہ عن انحمد ان عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت خان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اننا جنبی و جانب صعبی واقع علیہ اور اب یہ آیا کہ آپ کو ایسے کروانا کے بعد اچھا ابو حنیفہ احمد سے اور وہ ابراہیم سے اور وہ اسود ابن یزید سے اور وہ آئش رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھا کرتے تھے اور میں سویا کرتی تھی آپ کے برابر میں اور ایک کپڑا جو آپ چادر کے طور پر آپ اوڑھے رہتے تھے اس کا ایک حصہ میرے اوپر بھی پڑا رہتا تھا تو آپ چادر لمبی سی اوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا ایک کنارا ان کے اوپر پڑا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے مسئلہ جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کیا عورت کے یہاں برابر کا مطلب کیا ہے برابر کا بظاہر تو مطلب سمجھ ہے کہ جیسے ایک سائٹ کو لیٹے ہوئے ہوں لیکن آگے کی بھی جو حدیث آ رہی ہے اس میں اور بخاری کے اندر واضح طور پر یہ ہے کہ میں آپ کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جانب سے مراد جو ہے وہ نہ تو بالکل ایک طرف اور نہ بالکل سامنے بلکہ تھوڑا سا حصہ ان کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا تھا اور تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوتا تھا ایک اور روایت اور زیادہ واضح کر دیتی ہے اور وہ یہ کہاشہ کہتی ہیں کہ میں لیٹی ہوا کرتی تھی اور میرے پیر چونکہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں روشنی نہیں ہوتی تھی گھروں کے اندر تو میرے پیر جو ہے پھیلے ہوئے ہوتے تھے اور آپ جو ہے نماز پڑھتے جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو وہ ہاتھ سے اس طرح کر دیتے تو میں پیر سکے لیا کرتی تھی پھر آپ سزے سارے ہوتے میں پھیلا پیر پیر پیر پیر پیر دیتی یہاں تک کہ جب رات ہوتی اور ویتر پڑنے کا بات آتا مجھے آپ جگا دیتے میں اپنا نمازیں پوری کر کے وطر وغیرہ کر کے اور شریک ہو جاتی تھا آپ لمبی نماز پڑھتے تھے اس سے بات صاف ہو گئی کہ جانب کا مطلب جو ہے وہ بالکل دائیں یا بائیں لیٹنا نہیں ہے اور وہ جو ہے بین القبلہ و بینہ کے مطلب بھی یہ نہیں کہ بالکل سامنے لیٹے ہوئے ہیں ورنہ تو سامنے تو کسی کا لیٹنا ٹھیک نہیں نمازی کے تو اس حدیث میں آ کر ان سارے حدیثوں کے مطلب کو واضح کر دیا یہ ذہن میں رہے تو پھر میں بتراؤں گا کہ یہ مسئلہ مطلب چل کیا رہا ہے اس وقت تو یہ حدیث اور اس کا ترجمہ آگے ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اور وہ یہ جس کو میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ایمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو کیسے یاد دلایا جائے ابو حنیفلفی ابو حنیف اور وہ اب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز فرمایا ہے نماز کے میں کہ جب وہاں اس میں کوئی چیز پیش آ جائے کوئی واقعہ ہو جائے تو میں لوگوں کے واسطے تو ہے تسبیح اور عورتیں ہیں پیچھے اور ان کو معلوم ہو جائے کہ صاحب غلطی ہوئی مثال کے طور پر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی امام سے غلطی ہو گئی مردوں کو بھی پتہ نہیں چلا یا ان کا بھی ذہن نہیں گیا عورتوں کا ذہن گیا رہے امام صاحب غلطی کر رہے ہیں تو وہ کیسے بتلائیں گے پیچھے اس ان کے لیے یہ ہے کہ تفصیق تو ا تصبی کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرد،, مرد جو ہیں وہ اگر رکو اور سجدے میں حرکات میں کوئی غلطی ہو رہی تو سبحان اللہ کہ جائے اور اگر قرآن شریف کے اندر غلطی ہو رہی ہے تو وہاں بھی مطلب یہ ہے کہ زبان سے بت رہا ہے کیا ہے لیکن عورت جو ہے وہ آواز سے نہ کہے زبان سے لفظ نہ بولے بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اشارہ کرے گا اب اشارہ کیسے ہوگا اشارہ ہاتھ کو ہاتھ پہ مارے تو یہ ہے جو اس کو بتلاتے ہیں سیٹیاں بجانے کی صورت نہیں تصفیق آ... کے... ویسے ترجمہ تو ہے سیٹی وسل لیکن وہ وسل نہیں بلکہ یہ کیا ہے تصفیق کا مطلب ہے اشارہ کر دینا تو ہاتھ کو ہاتھ پہ مارے وہ آواز کی طرح پہنچ جائے تو امام کو توجہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے وہ اس کو اصلاح کر لیں لیکن مردوں کو جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا نہیں بلکہ وہ خود ان کو تصفیق کہنا کہہ کہ کر یا قرآن شریف ہے تو وہ غلطی اس طرح سے بتا دینی چاہیے وقت ہو گیا ان شاء اللہ یعنی اس میں مسلہ آ رہا ہے کہ نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے اور کس چیز سے نہیں ٹوٹتی ہے. یعنی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود کیا اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے کسی اور بات سے اس کا تذکرہ یہاں ہے ابو و حنیف عن حماد عن ابراہیم عن لسوت ابن عزید الن صلاش عمتا الصلاط فقالت یا اہل العراق اس میں ایک پوری ایک لائن چھوٹ گئی ہے وہ مجھے اصل کتاب لے آتا تو ٹھیک تھا اس, اس کے بعد یا اہل العراق تزعمون قطع السلات بالحرط والقلب والحمار تو یہ جو ہے یہ لفظ پورا چھوٹ گیا اس میں ترجمہ میں تو دے رکھا ہے قرنتمون ابہم ادرہ مستطاع تک کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سلی و اننا امتحان ابو حنیفہ حماد سے اور ابراہیم نقی سے اور وہ الاسود ابن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کس چیز سے نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے تو انہوں نے کہا یہ اسود ابن یزید عراق سے تعلق ہوگا کہ اہر عراق تمہارا خیال یہ ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے کتے اور بلی اور گدھے کے سامنے گزر جانے سے نمازی کے اور تم نے ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دیا ہے تو اس کے بعد کی عبارت میں کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سامنے سے جو گزرنے والا ہے اس کو جتنا ہو سکے اس کو اپنے سے دور کر لو نبی اور جو نماز کے نہ ٹوٹنے کی دلیل جو بتا رہی ہیں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہا کرتے تھے اور میں آپ کے سامنے اس طرح سے سوتی بھی ہوتی تھی کہ آپ کے ایک کپڑے کا پلہ اور حصہ میرے اوپر پڑا ہوا ہوتا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے سے اگر عورت گزر جائے یہ بلی گزر جائے یا کتا گزر جائے یا گدھا گزر جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی وہ بادلوں کی بات چلی ہوگی اس پر عائشہ نکیر کر رہی ہے کہ یہ غلط ہے یہ تمہارا خیال جو ہے یہ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہے اسی بات سے ہنابلا نے جہاں تک کتے کا معاملہ ہے اس میں وہ ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ اگر کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جہاں تک عورت کا معاملہ ہے ان کے یہ کہ انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی ہنفیہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز سے نماز نہیں ٹوٹتی حدیث موجود ہے یہ جو اس کی یہاں بھی آئی حدیث نہ کتے کے گزرنے سے نہ بلی کے گزرنے سے نہ زدے کے گزرنے سے اور نہ کسی عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی نمازی کی نماز اپنی جگہ صحیح ہو رہی ہاں بے شک یہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے کوئی ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی مرد ہو کہ عورت ہو وہ نہ گزرے لیکن اگر گزر رہا ہے تو اس کو اگر شوافے کے تو یہ کہ دھکا دے کے ہٹا دو لیکن یہ کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عمل کثیر ہے اور جو آپ نے جو جس حدیثوں میں فرمایا تھا کہ اگرچہ تمہیں اس سے جنگ کرنی پڑے تو بھی اس کو ہٹا دو تو وہ ایک, ایک بطور یوں کہی ہے کہ مبالغے کے آپ نے بات فرمائی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم باقاعدہ ہماری لڑائی شروع کر دو نماز کے دوران تمہاری نماز بھی جاری رہے گی بلکہ یہ کہ وہ ایک برائی ہے اس برائی سے بچنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے اور نمازی بھی اس کا اہتمام کرے کہ اس کے سامنے سے کوئی آدمی نہ گزر سکے تو اس بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر جو تمہیں جنگ کرنی پڑے لیکن ظاہر ہے کہ جنگ کرنا نہیں تو شراط سے کہاں تو یہ کہ باقاعدہ اگر اس کو یہ تو اللہ اکبر کہا جائے سبحان اللہ کہی جائے یا اپنے اور اس کو نہیں ہے تو ہاتھ سے ہٹا دیا جائے ہاں افیہ کہتے ہیں ہاتھ سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں مثلا اور جہری نماز ہے اور آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا زور سے تو تھوڑا آواز کو اور بڑھا دیجیے تاکہ وہ سننے والا سمجھے سن لے اور اگر اس کے باوجود گزر گیا تو نمازی گنہگار نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے اور دلیل عائشہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لیٹی بھی ہوتی تھی تو سامنے کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اصل ترجمہ تو جمب کا معنی ہوتے ہیں سائڈ کے لیکن جو دوسری حدیثیں ہیں اس میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ اس طرح سے لیٹی بھی ہوتی تھیں کہ آپ کے پیر یعنی طاش رضی اللہ علیہ کے پیر جو ہیں اس جگہ چونکہ کم تھی تو وہ آپ کے سجدے کی جگہ میں آتے تھے تو کے معنی یہ ہو گئے کہ بالکل سامنے پوری باڈی نہیں ہوتی تھے طاحشہ کی اور ایک, ایک طرف کو ہوتی تھی مگر ان کے پیر اس طرح ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سجدہ کرتے ہوتے تھے تو بعض اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ جب سجدہ فرماتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے سجدے کے وقت میں ایسا لگا دیے وہ پیر سکے لیا کرتے تھے تو آپ سجدہ کرتے پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے پھر یہ پیر پھیلا دیا کرتے تھے تو اس طرح چونکہ رات کو دیر دیر تک نماز پڑھتے تھے تو اس صورت میں یہ ہے کہ صرف اتنا کرے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر کہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار دے جس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اشارہ ہو گیا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ کہ نمازی کو بھی اس کا اہتمام کرنا ہے فقا کہتے ہیں کہ اگر نمازی خود ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے پھر گزرنے والے اس کے سامنے سے گزر ہی جائیں گے تو نمازی کو ہو رہا ہے اس لیے اس کا خیال نمازی کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ جہاں سامنے سے گزرنے والے نہ گزریں بابو سلاد القصوف یہاں سے گہن کی نماز کا مسئلہ ہے اصل میں کسوف کا لفظ جو ہے وہ دونوں کے لئے آتا ہے چاند گہن کے لئے بھی اور سورج گہن کے لئے بھی لیکن بعد میں پھر اس کو چاند گہن کے لئے لفظ القصوف استعمال ہونے لگا اور سورت گہن کے لئے القسوف کا لفظ استعمال ہونے لگا تو اس میں سورج کے گہن ہونے کی نماز کا مسئلہ ہے ابو حنیف انحماد ابراہیم ان ابد اللہ عبداللہ ان کسفت الشمس یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات ومر لا تانیفان لموت احد ولا حیاتی ذلك فصلو وحمد اللہ و کبرو و سب یہ انجلیما ان کا صفح سب <سَفَةً> نظل رسول اللہ صلی اللہ علّم و ابو حنیفہ احمد ابراہیم نخ... حمد سے اور وہ ابراہیم نخی سے, سے عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علّم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا بہت چھوٹی عمر میں گود میں تھے ماری قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت چھوٹے سے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کا آپ کو بھی صدمہ تھا ایک ظاہر بات ہے کہ اولاد کے انتقال کا کس کو صدمہ نہیں ہوتا آپ کو بھی اس کا افسوس ہوا اور صدمہ ہوا تو اس دن سورج گہن ہوا باد صاحبہ نے یہ کہا کہ ابراہیم کے انتقال کا اثر سورج پہ بھی دیکھو پڑا ہے اور وہ بھی گہن میں آ گیا یہ بات صحابہ نے یہ بات کہی ہوگی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج گہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خود دیا اور آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کے نشانیوں میں کی ایک نشانیاں ہیں یہ مطلب یہ کہ اس کی قدرت کی نشانیاں اس کے مخلوق ہیں لنکا نیلوتی آتی نلار حیاتی یہ کسی کے مرنے یا کسی کے جینے سے ان... ان کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عقانیت کی بات ہے کوئی اور ہوتا تو ان نے کبھی خاموشی رہو غلطی کر جا رہا بڑی... ہماری بڑائی تو ظاہر ہو رہی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ دیکھو ہمارا اثر کتنا پڑ رہا ہے چاند چوبی سورج چوبی لیکن یہ اس کو بھی آپ نے گوارن کیا جو حق بات ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے لن کا صفانی روت احدین ولا حیاتی کسی کے مرنے اور جینے سے یہ جو چاند اور سورج گہن نہیں ہوتے جب تم ایسا دیکھو کہ چاند یا سورج گہن ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور اللہ کے حمد کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کی پڑھو یہاں تک کہ وہ گہن میں سے نکل آئے صاف ہو جائے اما کا سفر جو بھی گہن میں آیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی جگہ سے اترے اور آپ نے دو رکتیں نماز پڑھی جس کی تفصیل آگے کے حدیث میں آ رہی اس سے علماء نے اور سبھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ نکالا ہے کہ سورج گہن کی نماز تو ہو جماعت کے ساتھ ہو جائے اور باقاعدہ امام ہو اور نماز پڑھائے نماز جو بھی ہیں اور چونکہ دن کی نماز ہے تو حنفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ دن کی نماز ہے لہذا قراعت آہستہ ہوگی زور سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دن کی اور نمازوں کی بھی اس میں ظہر کی ہو کہ اثر کی ہو قراط جہری نہیں ہے لہذا یہ کہ جب صورت گہن ہے اس کی نماز میں بھی قراعت زور سے نہیں ہوگی آہستہ امام پڑھے گا اور جہاں تک چاند گہن کا تعلق ہے اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے جماعت کی ہو لہذا وہ نماز لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر اکیلے اکیلے پڑھ لیں اس لفظ سے جو حتا ینجلیا کے معنی یہاں تک کہ اس کا گہن ختم ہو جائے اس لیے سنت یہ ہے کہ نماز اتنی دیر تک پڑھی جاتی رہے کہ جتنی دیر تک وہ گہن باقی وہ ایک گھنٹے کا ہو کہ ڈیڑھ گھنٹے کا ہو کہ پون گھنٹے کا ہو سنت یہ ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر اس سے پہلے ختم کر دی گئی تو وہ گنہگار ہوگا تو چیزیں نمازی سنت ہے تو اتنی, اتنی لمبی نماز پڑھنا بھی سنت ہے تو ترک سنت ہوگا اس سے اگر جلدی ختم کر دی گئی اچھا یہ ہے کہ اتنی دیر تک پڑھی جانی چاہیے ابو حنیف عن فن اطا ان نبی عبن عمر قال ان کسفت عشمس یومات ابراہیم فقام الن نبی صلی اللہ وسلم قیامن قویل حتن الرکات ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه ثم رفع رأسه فكان قيامه قدر الركوعي ثم سجد قدر قيامه ثم جلس فكان جلوسه بين السجدتين قدر سجوده ثم سجد قدر جلوسي ثم صلى الركعه الثانيه ففعل مثل ذلك حتى اذا كانت السجدة منها بقى بك بكا فشتد بكاؤه فسمعناه وهو يقول الم تعذني الله تعذبه فإذا كان من من و ا نفم جل فتمن اکبل فیض فالحت منل جن ہت لوشیت من افانی شالتو و لدر اُنی ادنی من النار حتى اط ک و قدر تو سارق رسول اللہ حميرية, حميرية تعذب في سار قبیتی تعذب في حرة لها ابدارتنتی فلم تطعمها ولم تدعها قربن من اردی و وحشراتها وفی روایت نحبو و فی و لقز رئی تو اب دب نہ دادا صارق الحجاج بے محجنتی فقان اعظہ خفی ذہب وضا رو احد القالما تعلق بے مہجنی وفیر واحد القان عید خفی الح شعی الحاب ابھی ویدا ظہر اعلی خالنما تعلق بہجنی ابو حنی فطا سے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے عمر رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ سورج گہن ہوا جس دن کے ابراہیم کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی لمبا قیام کیا یعنی قرآن بہت لمبی پڑھی ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ آپ رکو کریں گے نہیں اے ہوا اے نماز کی حالت بڑا لمبا قیام ہے پھر آپ نے رقو فرمایا اور رقو بھی آپ کے قیام کے بقدر معلوم ہے رقو بھی لمبا ہو رہا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور آپ کا قیام بھی پھر رکو کے بعد اتنا لمبا ہوا جتنا رکو ہوا معلوم ہوا کہ نوافل کے اندر جو وہ اور دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں جیسے کہ فرائض کے اندر حنفیہ کہتے ہیں کہ سجدے میں صرف سبحان ربی العلیٰ ہی پڑھا جائے گا اور کچھ نہیں دوسرا اما کہتے ہیں کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں سبحان ربی العلیٰ ہی ہو سبحان ربی العظیم ہی ہو رقو میں اور بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے حفیا کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی پڑھیں ہیں فرائض کے اندر ہاں نوافل میں گنجائش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافری کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے لمبے لمبے رقو پڑے ہیں تو رقو میں اور سجدے میں بھی آپ نے سبحان ربیع العظیم اور سمان ربی اقلیٰ کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں وغیرہ آپ نے پڑھی ہیں اللہ کی تسبیح اب اللہ کی بڑائی بیان کی ہے تو نوافل میں ہے تو نوافری میں ہو سکتا ہے فرائض میں اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ حنفیہ کا کہنا ہے تو آپ نے لمبا رقو پڑا تو اس کے اندر دعائیں کی ہوں گی تصبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھی ہوں گی پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدہ بھی طویل تھا جتنی دیر آپ کا قیام رہا اتنی دیر کا سجدہ ہوا پھر آپ سجدے سے اٹھے اور بیٹھے تو آپ کا وہ بیٹھنا دونوں سجدوں کے درمیان اتنا ہی تھا جتنا کہ لمبا سجدہ ہوا تھا پھر آپ نے سجدہ فرمایا جتنی دیر دوسرا سجدہ کہ جتنی دیر بیٹھے تھے اتنی دیر پھر لمبا سجدہ ہوا اور پھر آپ نے دوسری رگت پہلی رگت کی طرح پڑھی یہاں تک کہ جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ روئے اور فرسد بکاؤ اور آپ کا رونا بہت زیادہ ہو گیا زیادہ آپ روئے سجدے میں اور ہم کو آواز سنائی دے رہی تھی کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے اس حالت میں کہ میں ان کے اندر موجود ہوں وہ جو قرآن شریف کے اندر آئے ہے کہ وَمَا كَانَ کان اللہ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ کان وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ استفرون اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ وہ ان لوگوں کو عذاب دے اس حالت میں کہ آپ ان میں موجود ہیں اور اسی طرح اللہ کے لیے بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے اس حالت میں کہ یہ مغفرت چاہتے رہے تو دو صورتیں ہیں عذاب سے بچنے کی ورنہ یہ کہ ہر معافیت جو ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے جس طرح سے ہر تکلیف کا یہ اثر ہے کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے اور اس کے معمول پر اثر پڑتا ہے بیماری اپنا اثر دکھلاتی اسی طرح سے یہ روحانی بیماری ہے روحانی بیماری جو ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دیتی مگر وہ عذاب کو ہٹانے والی دو چیزیں ہیں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا جو صحابہ کے جب تک آپ تھے دنیا میں تھے اب آپ کے بعد جو ہے وہ ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ مغفرت چاہنا تو آدمی اللہ سے مغفرت چاہتا رہے تو عذاب نہیں آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم آپ نے وعدہ نہیں فرمایا مجھ سے کہ ان کو آزاب نہیں دیں گے اس حالت میں کہ میں موجود ہوں معلوم یہ ہوا کہ یہ سورج کا گہن میں آنا یہ اللہ کی جو وہ قدرت ہے جس کو قدرت عادیہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ لفظ لگتا ہے معمول ہے ایک اللہ کی قدرت ہے اللہ کی معمول تو یہ ہے کہ ہر دن سورج نکلتا ہے چھپ جاتا ہے چاند نکلتا ہے چھپ جاتا ہے لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ چاند اور سورج اور زمین جو ہے وہ ایک لائن میں اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ پھر یہ تو سورج گہن ہو رہا ہے یا پھر چاند گہن ہو رہا ہے ان میں سے کسی کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے تو اسی طرح سے اللہ کو یہ قدرت بھی ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے دے جس طرح سے چاند اور سورج کی روشنی جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہی ہے تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب بھی ہم پہ آ جائے اس بات سے آپ رو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ ان کو عذاب نہ دیں گے اس حالت میں کہ میں میں موجود ہوں پھر آپ بیٹھ کے اور آپ نے فشاوت فرمایا پڑھا اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کر کے اور ہماری طرف لوگ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے سر آپ نے فرمایا کہ چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے دیکھو چاند اور سورج بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو معبود سمجھا جائے لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری قدرت کے یہ پابند ہیں ہم جب چاند سے روشنی لے سکتے ہیں یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں تو یو اللہ بھی ماں اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں اور یہ نہیں گہن ہوتے کسی کے مرنے اور نہ اس کے جینے کی وجہ سے جب ایسا ہو یعنی چاند اور صورت گہن ہو تو تم نماز پڑھا کرو اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے جنت سے قریب کر دیا گیا ہے نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علام کو یہ محسوس ہوا کہ جنت سامنے ہے اس کو آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میں جنت سے قریب کر دیا گیا ہوں یہاں تک کہ اگر میں چاہوں تو جنت کے باغات کے شاخوں میں سے میں کچھ شاخ پکڑ لوں اتنا قریب میں ہو گیا تھا جنت سے پھر پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں جہنم سے قریب کیا گیا ہوں یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کی کہ جہنم کی لپٹ مجھے نہ لے لے گئی تو ظاہر ہے کہ یہ کہیے کہ عالم غیب آپ پر کھولا گیا نماز کے دوران اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کے ایک چور کو بھی دیکھا یہ رسول اللہ سے مراد یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور رسول رسول اللہ بھی ہیں روایتوں میں دونوں بات آ رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کسی جگہ اس کا سامان چوری ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس چور کو بھی میں نے دیکھا اس دن جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ سارے قبی رسول اللہ رسول اللہ کے گھر کے چوری کرنے والے کو بھی دیکھا کہ وہ جہنم کا عذاب اس کو دیے جا رہا ہے کوئی چوری کی ہوگی کسی وقت وہ اگر آئی تو فی اور میں نے دیکھا اس جہنم میں اب ابن دادا کو جو حاجیوں کا مان چوری کیا کرتا تھا حاجی اپنے خیمے لگا کے جیسے آج بھی ٹھہرتے تھے نا میں اور افات میں اس وقت بھی لوگ اپنے خیمے لگا کے ٹھہر جایا کرتے تھے تو یہ اب ابن دادا جو ہے یہ گاؤں کا ایک آدمی تھا تو یہ کیا, کیا کرتا تھا کہ خیموں کے پیچھے سے آیا اور اپنی ایک لکڑی تھی مہجنا ایسی لکڑی کو کہتے ہیں کہ جو سیدھی نہ ہو بلکہ کسی بھی طرف کی ایک ٹہنی تھوڑی وہ ٹیڑھی بینکی ہے تو وہ آگے سے اس کی نوک بنی ہوئی تھی یہ کیا کرتا تھا کہ وہ پیچھے خیموں کے پیچھے سے آیا تو خیمے کا نچلا حصہ جو ہے وہ اوپر کا اٹھا ہوا ہوتا ہے اس نے اپنی لکڑی گھسائی اور وہاں سے کسی کپڑے میں چبائی اور کپڑا کھینچ لیا اس طرح سے وہ چوری کر کے لے جاتا تھا اس کو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس میں جہنم میں کہ اب بھی دادا کو جو حجاج کا سامان چوری کیا کرتا تھا اپنی لکڑی کے ذریعے سے اس اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ہمیری عورت تھی اور اس کا رنگ ادما اس کا رنگ بڑا ساؤںلا رنگ تھا آپ نے پہچان بتلائی اس کا سامنا رنگ تھا اور کبیل حیمیر کی عورت تھی کہ جس کو عذاب دیا جا رہا تھا اس کا قصور کیا تھا اس کی خطا کیا تھی کہ ایک بلی کو اس نے باندھ کے گھر میں ڈال رکھا تھا اور اس کو کھانے کو بھی نہیں دیتی تھی اور نہ وہ اس کو چھوڑتی تھی کہ خود ہی جا کر کے باہر کی گھاس پتیاں اور, اور اسی طرح سے کچھ وہ حشرات مطلب یہ ہے کہ جیسے کیلے مکوڑے کھا کے اپنا پیڑ پھڑ لے تو باندھ کے ڈال رکھا تھا اللہ سبحان العالیٰ نے اس پر اس کو عذاب دیا ہے اور ایک روایت میں اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ میں نے اب بھی دادا کو دیکھا جو حاجیوں کا مال چوری کرتا تھا اپنی لکڑی سے اور جب وہ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ مال لے کے چلا جایا کرتا تھا اور جب کوئی دیکھ لیتا تھا کہ یہ دیکھو اس کی لکڑی میں اسے مال کپڑا لے ہوا ہے تو کہتا تھا میں نے تو نہیں دیا ای ایسا لگتا ہے کہ اس لکڑی کے اندر لگ آ گیا تو یہ جھوٹ بول دیا کرتا یہ ایک بھائی دارہ بہادن اور جب کوئی اس کو دیکھ لیتا تو کہتا کہ میری لکڑی سے لگ کے آ گیا وہ فی روایتیں اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ اگر چھپا چھپ جاتا وہ تو اس کے ساتھ کوئی چیز تو وہ لے کے چلا جاتا اور جب ظاہر ہوتا تو کہتا کہ میری لکڑی سے لگ کے آ گیا بس الاستخارہ اس سے پہلے جو باب گزرا ہے اس میں کسوف اور خصوف کی نماز کا ذکر ہے خاص طور پر سورج گہن کی جو نماز پڑھی تھی اس کا تذکرہ ہے تو حدیث تو سامنے آئی کہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی تھی اور بڑی طویل نماز تھی اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی سورج یا چاند گہن ہوں تو تم نماز پڑھا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس وقت تک پڑھتے رہو وہ دو رکعت نماز اتنی لمبی پڑھو کہ جتنے دیر میں سورج گہن سے نکل آئے اس سلسلے میں دو مسئلے ہیں اور شی واست کا ان دو مسئلوں میں اختلاف ہے مسئلہ ایک ہے کہ اس نماز میں رکو کتنے ہوں گے دو رکعت کی نماز میں دو رکو ہوں گے یا زیادہ ہوں گے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز میں خطبہ بھی ہے کہ نہیں وجہ اختلاف کی یہ ہے کہ بخاری میں حضرت عائشہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور اس میں تین سجدوں کا ذکر ہے وہ تین رکوع کا ذکر ہے کہ آپ نے تین رکوع کیے اس واسطے اختلاف ہے ہنفیہ کے نزدیک ایک ہی رکوع ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تعدد رکوع کا مسئلہ ہے رکوع کے متعدد ہونے کا اس سلسلے میں تو صحابہ کی روایتیں مختلف ہیں اس میں دو کا بھی ذکر ہے تین کا بھی ہے چار کا بھی ہے پانچ کا بھی ہے یہ تو کئی روایتیں مختلف ہیں تب اس میں سے کسی ایک ہی کو لینا ہوگا یہ تو نہیں ہوگا کہ دو رکعت بھی ہوں گی اور تین بھی ہوں گی اور چار بھی ہوں گی پانچ بھی ہوں گی کسی ایک روایت کو لینا ہے تو ہم کس کو لیں حنفیہ نے جو ہے وہ لیا ہے جو روایت اس میں آئی ہے اس کو بنیاد بنایا اور وہ یہ کہ آپ نے دو رقط نماز پڑھی اور لفظ آ چکا کہ آپ نے رکو فرمایا اور ایک طویل رکو تھا جتنی دیر آپ نے قیام فرمایا اتنی دیر کا رکو فرمایا پھر آپ نے سر اٹھایا تو اتنی دیر سر اٹھایا جتنی دیر رکو کیا تھا اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے سجدہ فرمایا کہ جتنی دیر آپ کھڑے رہے اتنی دیر کا سجدہ ہوا اگر ایک رکو سے زیادہ رکو ہوتا تو اس کی سرحد ہاں ہوتی وہ نہیں اس واسطے ان مختلف روایتوں میں ہم نے اسی ایک روایت کو لیا ہے ایک اور بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے ابھی ایک نماز پڑھی تھی اور وہ ابھی ایک نماز پڑھی تھی اس مراد کی فجر کی نماز کیونکہ وہ جو سورج گرہن ہوا تھا وہ سورج جس وقت ایک دو نیزوں سے اوپر اٹھ جائے جیسے اشراق کا وقت ہوتا ہے ایسے وقت میں سورج گرہن ہوا تھا تو آپ نے وہ دو نماز پڑھی تھی اس وقت قصوف کی تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے ابھی پڑھی تھی مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز تو فجر کی نماز میں نہ صرف یہ کہ دو رکعتیں ہیں وہ مراد ہے بلکہ یہ کہ اس کی کیفیت بھی انداز پڑھنے کا بھی وہی ہوگا اسی طرح رکوع اور سجدے ہوں گے تو یہ بھی ایک دلیل ہے عناصیہ کی رہ گیا یہ کہ اس کا کیا جواب ہوگا کہ جن میں ایک سے زیادہ رکوع کا تذکرہ ہے تو جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اور جیسا کہ فقی قاعدہ ہے وہ پیچھے ہوتی ہیں تو ان کو اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا جتنا مردوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ وہ امام سے قریب ہوتے ہیں لیکن یہاں صرف حضرت عائشہ کی روایت نہیں حضرت جابر کی بھی روایت ہے اس واسطے ہاں افیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ کہ امکان اس کا ہے کہ آپ نے چونکہ بہت لمبے رکوع کیے تھے تو پیچھے کی جو سفیں تھیں ان کو یہ خیال ہوا ہوگا کہ شاید آپ نے رکوع ختم کر لیا اٹھ گئے تو اگر منہ اٹھا کے دیکھا ہوگا تو آگے والوں کو دیکھا کہ وہ ابھی رکوع میں پھر رکوع میں چلے گئے ہو سکتا ہے کہ آگے والوں کو بھی خیال ہوا ہو ان سے آگے والوں کو کہ رکوع ختم ہو گیا اب پیشے نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں تو خیال ہوا کہ واقعی ایک رکو کے بجائے دو رکو ہو گئے یا دو کے بجائے تین ہو گئے اس طرح کی روایتیں انہوں نے کر ڈالیں لیکن وہ روایت واضح ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے ابھی پڑھی تھی لے آدم ایک رکو والی رقو والی بات کو لیں گے دوسرا مسئلہ ہے خطبہ کا کیونکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ ہی کہیے اس کو جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کسی کے مرنے پر اور کسی کے جینے پر یہ قصوف اور خصوف نہیں ہوتا سورج اور چاند گہن نہیں ہوتے یہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائیں تو اس, اس سے بعض فقا یہ سمجھا ہے کہ نماز کے بعد ایک خطبہ ہونا چاہیے جس طرح عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ نہیں ہے وہ آپ نے چونکہ ایک نیا عمل کیا تھا لوگوں کو معلوم نہیں تھا اس لیے آپ نے وہ بات فرمائی تھی وہ ایک وقتی بات تھی ہمیشہ کے لیے یہ عمل نہیں ہوگا یہ ہے صورت بابو سلاطل الاستخارہ استخارہ کی نماز کا مسئلہ استخارہ اصل میں یہ خیر سے ہے الف اور جب کسی لفظ سے پہلے لگتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں چاہنے کے طلب کرنے کے استخارہ کے معنی ہوں گے خیر چاہنا یعنی کوئی کام اگر کرنا ہے اس کام میں اللہ سے خیر چاہی جائے یہ ہے استخارہ اس کے لیے ایک نماز رکھی گئی ابو حنیفہ انبی سلما ان نبی ان حریرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا المنا من القرآن ابو حنیفہ ناسے سے اور ویہ سے ابو ابو سے ابو ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی نماز اور دعائیں استخارہ اس طرح سکھلاتے تھے جس طرح آپ قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے تھے اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نماز استخارے کا علم ہونا چاہیے لوگوں کو تاکہ اس کو عمل میں لائیں جب بھی اس کی ضرورت ہو ایک تو یہ کہ دعا استخارہ کیا ہے وہ تو آگے کی روایت میں آ رہا ہے لیکن یہ کہ استخارہ کن چیزوں میں کیا جانا چاہیے استخارہ کیا اس بات میں کریں کہ ہم آج زور کی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں رمضان آگے ہم روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں ظاہر ہے نماز... استخارہ اس میں نہیں ہوگا جو چیزیں کہ متعین طور پر فرض ہیں واجب ہیں سنت ہیں ان کے کرنے میں استخارہ کا کوئی مسئلہ نہیں آپ بھی اردو فارسی کا ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ درکار خیر استخارہ نے خیر کے کام میں استخارہ نہیں ہوتا تو جب وہ متعین ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے اس میں استخارہ نہیں ہوگا اور نہ گناہ کے کام میں استخارہ ہوگا کسی کو قتل کرنا ہے جا کے کسی کے چوری کرنی نہ اس بلّا اس کے لیے استخارے کا کوئی معنی نہیں یا اسی طرح سے بہت معمولی کام جو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان میں بھی استخارہ نہیں اہم کاموں کے اندر استخارہ ہو ہاں Uh, مثال کے طور پر اہم کام یہ ہے کہ بھائی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے اور بزنس بیوپار میں جاپ کے اندر کہ فنا یہ جاب کریں کہ نہ کریں یہ بزنس کریں کہ نہ کریں فلاں سے شادی کریں کہ نہ کریں یہ کام اہم بھی ہیں اور شریعت نے کہیں متعین نہیں کیا کہ یہ بزنس فلاں جگہ ضرور کرنا شریعت نے ہرگز یہ متعین نہیں کیا کہ فلاں جگہ جاب ضرور کرنا فلاں آدمی سے یا فلاں لڑکی سے شادی ضرور کرنا یہ شریعت نے متعین نہیں کیا کام اہم ہے اور ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم ان, اس کا ان کاموں کو کریں یا نہ کریں اس میں دعائے استخار اور نماز استخارہ ہونی چاہیے لیکن جو چیزیں کے فرد اور واجب ہوں ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی فرضیت اس طرح ہے کہ چاہے اب کریں اور چاہے بعد میں کریں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ استخارہ کریں کہ بھائی اب کریں یا آئندہ کریں ایسا ہو سکتا ہے <تصفيق> تو روا الاستخارہ اگے کی حدیث میں آ رہی ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن القما عن الله قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ في الامر كما يعلمنا سوره من القرآن وفي روايه قال قال الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد احدكم امرا فليتوضا وليركع من غير الفريضه ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالوك من فضلك تقدر حادل خیر علی فی مع معیشتی و خیر علی فی عاقبتی امری فیصر علی و بارقلی فی و زی روایتی و عمقان غیر فخد اللی الخیران ابو حنیف حماد سے و ابراہیم سے و القمہ سے عبد اللہ ابن مسعد رضی اللہ سے بات کرتے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخار کی اہم کاموں میں استخار کی تعلیم دیا کرتے تھے جس طرح آپ قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے تھے وہ روایت تھی ابو حرارہ کی اور اب عبداللہ بن مسعود کی تو دونوں ہی اب یہ جی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سکھلاتے تھے استخار کی نماز جس طرح قرآن کی صورت سکھلاتے ہیں جسے جس معلوم ہوا کہ واقعی بڑی اہمیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور دو رکعتیں نماز پڑھے جو فرض والی نہ ہو یعنی فرض کے علاوہ نفر نماز اسی ارادے سے پڑھے پھر وہ کہے اس کے بعد یہ دعا آگے اللہمہ سے لے کر آخر اس کا ترجمہ یہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے برکت سے خیر چاہتا ہوں اور میں آپ سے قدرت چاہتا ہوں آپ کی عظیم قدرت کے برکت سے اور میں آپ سے آپ کا فضل چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کو ہی علم ہے مجھے کچھ علم نہیں اور آپ کو قدرت ہے میں قدرت نہیں رکھتا وہ انت اللہ اور آپ جو ہیں غیبوں کے جاننے والے ہیں اے اللہ اگر یہ کام جس کا مجھے کرنا ہے حادل امرا کہتے وقت اس کام کی نیت اور ذہن ادھر متوجہ ہونا چاہیے کون سے کام کے لیے بات کہہ رہا ہے اے اللہ اگر یہ معاملہ اس میں میرے لیے خیر ہے میری زندگی کے لحاظ سے اور میرے عاقبت کے اس, اس کام کے انجام کے لحاظ سے اس میں میرے لیے خیر ہے تو میرے لیے اس کو آسان کر دیجئے اور اس, اس, اس کے اندر میرے لیے برکت رکھیے وزاد فی روایت اور دعا یہاں تک ہو گئی لیکن ایک اور روایت میں اس میں اسی دعا کے اندر یہ اضافہ ہے وہ ان قان غیر فخد الخیرہ حایثان سمر کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات میں میرے لیے اچھا کوئی اور کام کرنا میرے لیے اچھا ہو تو پھر اس میں میرے لیے خیر کو مقدر فرما دیجیے جہاں بھی ہو جس طرح بھی ہو اور مجھے اس پر راضی کر دیجئے یہ ہے وہ دعا ظاہر ہے کہ اللہ سبحان بتایا کہ جب حوالے کر دیے جائے تو اللہ کی طرف سے خیر آئے گی اچھا اس بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب خواب میں وہ فوراً کوئی آئے گا اور ہم کو یہ بتلا دے گا کہ صاحب تم یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ کہ تو تززب تھا اور آدمی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کرے کے نہ کرے اس نماز کے پڑھ لینے کے بعد جب بھی اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے بس وہ اس دعائے استخارہ نماز استخارہ کی پرکش سے وہ بات حاصل ہوئی اور مقصد حاصل ہو گیا لہذا وہ کام کرنا چاہیے اس لیے فکا اور علماء کہتے ہیں کہ پہلے دن کرے پہلے دن نہیں اگر بات کھلی تو دوسرے دن دوسرے دن, دوسرے دن, دن تیسرے دن سات دن تک استخارہ کیا, کیا جائے جب تک کہ یہ اطمینان حاصل نہ ہو اور اگر سات دن میں بھی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیں اس لیے کہ اللہ کے مسرحت یہی ہے کہ اس وقت اس کو لٹکائے رکھا جائے اور اس میں کوئی بات ہوگی کوئی حکمت ہوگی چھوڑ دے پھر کچھ دن کے بعد پھر یہ عمل کرے اور ایک دن سے لے کر سات دن تک جب تک کہ اس کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو جائے ہاں بعض باضابطہ ہوتا بھی ہے کہ خار میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے کوئی صلاحتن کو آ کے بتا دیتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں ہے ابو حنیفہ اس کے بعد ہے سرات دوح کے معنی آتے ہیں روشنی کے اور وہ وقت کے جس وقت کے سورج سورج اچھی طرح سے چمکنے لگ جائے اور جو زمین کے اوپر اٹھنے والے بخارات ہیں اس سورج اس, اس سے نکل کر جب اوپر چلا جائے تو اس کی سورج کی روشنی پوری ہو جاتی ہے وہ وقت کہلاتا ہے دوحہ کا وقت جس کو اشراق بھی کہتے ہیں اور چانچ کا وقت بھی کہتے ہیں أبو حنيف عن الحارس ونبي صالح عن أمهان أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ودعا لأمته ودعا بماء فصبه عليه ثم دعا بصوب واحد فصلا فيه زاد في رواية متوشحا وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأمته يوم فتح مكة ثم دعا بماء فأتي به في جفنة فيها خبز العجين فاستطر بصوب فاغتسل ثم دعا بصوب فتوشح به ثم صلى ركعتين قال ابو عنيفة وهي الضحى وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوم فتح مكة لأمته ودعا بماء فأطي به في جفنة فيها أسر عجين فاغتسل وصلى أربعا أو ركعتين في صوب واحد متوشحا ابو حنیفہ حارث سے اور وہ ابو صالح سے اور وہ ام ہانی ربی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن ہیں کزن ہیں ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں تو وہ ام ہانی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنے زرہ کو اتارا لقمہ اور اس کے لیے دوسرا لفظ عربی میں در بھی آتا ہے ایک ہی چیز کے دو لفظ ہیں دو وہ لوہے کا لباس ہے جنگ میں پہنا جاتا ہے تو فتح مکہ میں آپ نے وہ پہنا رکھا تھا اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ جنگ ہو جائے وہ لباس جنگی پہنا ہوا تھا تو وہ زرہ آپ نے اتاری اور آپ نے پانی منگوایا اس فسب بہو آلئی اور وہ پانی اپنے بدن پہ ٹالا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غسل فرمایا سب مداح بسو بن واحدین پھر آپ نے ایک کپڑا مانگا جو ایک چادر کی طرح اور آپ نے اسی ایک چادر کو لپیٹ کر اور نماز پڑھی وہ فی روایت متوسین اور ایک روایت میں ہے کہ اس چادر کو آپ نے متوسین استعمال فرمایا یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا میں نے اس وقت بتلایا تھا متوجیہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے دونوں پلے لے کر کے چادر کے اور اس کو یہاں لا کر کے باندھ دیا جائے یہ متوشیہن کہلاتا ہے تو اب اس کے ایک تو صورت یہ ہے کہ یوں اس طرح سے ویسے ہی ڈال دیں اور ایک ایک اس کو لا کر کے یہ پلہ ادھر ڈال دیا اور یہ پلہ ادھر ڈال دیا یا پھر اس کو باندھ لیا یہ متوشہن کہتے ہیں تو آپ نے اس چادر کو اس طرح سے استعمال کیا جس کے لئے متوسع کا لفظ ہے اور آپ نے پھر نماز پڑھی اور ایک کہ بعد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیرہ کو رکھا فتح مکہ کے دن پھر آپ نے پانی منگوایا پانی لایا گیا ایک جفنہ میں جفنہ کہتے ہیں ایک ایسے بڑے برتن کو جیسے جیسے ہمارا کیا بولتے ہیں ایک تاشلا جیسا ہوتا ہے نہیں بہت بڑا سا جس میں آٹا گوندھا جائے وہ جفنا کہلاتا ہے بڑا برتن جو آٹا گوندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جفنا کے اندر پانی لایا گیا فی ہا خفضل اس میں روٹی پکانے کا آٹا بھی لگا ہوا تھا یعنی مطلب یہ کہ آٹا گوندھنے میں استعمال ہوتا تھا جب آٹا گوند لیا جائے اور برتن خالی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ آٹا ادھر ادھر لگا رہ جاتا تو اس میں لگا ہوا تھا تو اس میں پانی بھر کے لایا گیا اور آپ نے اس سے غسل فرمایا فستتر پھر تر اور وہ پانی لایا گیا تو ایک چادر کے ذریعے سے پردہ کرایا اور آپ نے غسل فرمایا پھر آپ نے کپڑا مانگا اور اس سے تبشو فرمایا وہی چادر کے ادھر کندھے پر ادھر کندھے پر ڈال کر کے اپنے ستر کو چھپایا پھر دو رکتیں نماز پڑھی اب وہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ نماز زحا تھی ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس نماز کو زحا کی نماز نہیں مانا یہ جو جس کا ذکر یہاں چل رہا ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی چھوٹا ہوا کوئی عمل تھا جو معمول تھا کبھی رات کی نماز مثلا اگر نہ پڑھی گئی ہو پوری جتنی پڑھا کرتے تھے کسی وجہ سے تو دن میں اس کو پڑھ لیا کرتے تھے تو آپ کا چھوٹا ہوا وظیفہ تھا جس کو پورا کیا اس لیے ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ وہی اصلاۃ الدحا وہ نماز تھی دوہا کی تو چار کی نماز یا اشراق کی نماز اس سے ثابت ہوتی ہے دو رکعتیں پڑھیں اور بعض روایتوں میں آٹھ کا بھی تسکرا ہے کہ آٹھ بھی آپ نے پڑھی تھیں وفی روایت صلی اللہ علیہ وسلم وبا یوم فتح مکہ لامت اور ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی زراع کو رکھا اتارک دیا اور پانی مانگا پانی ایک جفنا کے اندر لایا گیا بڑے برتن میں جس میں کہ آٹے کا اثر تھا اور آپ نے غسل فرمایا پھر چار رکعت نماز پڑھی یا دو رکعت نماز پڑھی ایک ہی کپڑے کے اندر جس کا آپ نے تبشو فرمایا تھا تو اس میں چار اور دو کا بھی ذکر ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم دو ہونی چاہیے چار بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چار کی زیادہ روایت مضبوط ہے ابو حنیف انل ہے عن رجل عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان كان إذا دخل شهر رمضان, رمضان قامه ونامه وإذا دخل العشر الأباقر شد الميزر وأحيى الليل ابو حنیفہ حیثم سے اور وہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ قیام فرمایا کرتے تھے راتوں میں اور سویا بھی کرتے تھے پوری رات نہیں ہے پوری رات جا کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے وہی رات دخل السر الواخر اور جب آخری دس دن جو ہے وہ آتے نو رمضان کے شد میزر و اح تب تو آپ کمر کس لیا کرتے تھے میزر اظہار سے ہے جس جگہ پر یہ کمر بند باندھا جائے یا لنگی باندھی جائے یہ باند جائے اس جگہ میزر کہلاتی شد المیزر کا مطلب کیا ہوا جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں بھائی بس اب کمر کس لو کہ کوئی بڑا کام اہم کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں یا کہ کمر کس لو بھائی یہ کمر کسنے کا ایک محاورہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ مستعید ہو جاؤ تیار ہو جاؤ وہ کام کرنے کے لیے تو بڑا جب کام محنت کا کرنا ہو تو اس موقع پر یہ لفظ بولتے ہیں شد المیزر کے معنی یہی ہے کہ آپ کمر کسدیا کرتے تھے اور, اللیل اور پوری رات آپ جاگ کر کے نمازوں میں گزارا کرتے تھے رمضان کے آخری دس دنوں میں ابو حنیف عن, زیاد عن المغیرہ قال کالکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامتا متل حتہ تورمت قدم فقال الصحاب علیہ سقد غفر الکمات قدم ضمبی من منظمبی کو مات آخر کال افلا اکونا ابدم شکورا اس میں جو رات کی نماز ہے تحجد کی نماز اور قیام لیل اس کی کیفیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے تھے ابو حنیفہ زیات سے اور ابو مغیرہ ابن صعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّّم رات میں عام طور پر جو قیام فرمایا کرتے تھے وہ اتنا کہ یہاں تک کہ آپ کے قدم ورم کر جاتے تھے دوسرے لفظ میں ساک کا لفظ بھی ہے ساک کہتے ہیں پنڈی کو جو پیروں سے اوپر کا حصہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پیروں پہ ورم آتا اور پیروں سے اوپر چڑھ کر کے پنڈیوں تک پہ بھی ورم آ جاتا تھا جب لمبا قیام ہو دیر دیر تک کھڑے رہیں گھنٹوں تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ پیروں پہ ورم آتے اس لیے کہ پیروں میں حرکت نہیں ہو رہی ہے حرکت ہوتی ہے تو پھر ورم نہیں رہتا تو یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ ان پر ورم آ جاتا تھا تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کے مغفرت نہیں کر دی گئی ہے جو کچھ آپ کی خطائیں پہلے ہوں یا بعد میں ہوں مطلب یہ آپ اتنی کیوں اٹھا رہے ہیں کہ آپ راتوں کو جاگ جا کر اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے ضرورت ہے تو کسی گنہ گار کو ہے اور گنہ گار آدمی کو محنت کرنی چاہیے آپ کہیں کو اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا افلاقو نا اب دن سکور کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں معلوم اللہ نے تو نہیں مت فرمائی تو میں میری بخش کر دی یہ اللہ کی جب نعمت ہے تو مجھے گزاری کرنی چاہیے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن, جن لوگوں کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس اللہ کی نعمت ہے اور کون ہے جو یوں کہا کہ میرے پاس نعمت نہیں کسی کے پاس کوئی نعمت کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ کی نعمتیں ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے تو اگر کوئی بیچارہ بیمار ہے اور کمزور ہے اگر وہ عبادت میں کمی کر رہا ہے تو ازر ہے لیکن تندرست آدمی کو جس کو کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے اللہ دیا سب کچھ موجود ہے اس کو تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے اس لیے کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے بابو سنت الفجر فجر کی سنتوں کا مسئلہ اس میں ہے ابو حنیفان ابھی جاں فر وقت ہو گیا کمسی سیونٹی نائن الفجر اس سے پہلے کے باب میں جو مسئلہ تھا وہ تھا تحجد کا تحجد کے اصل معنی آتے ہیں جاگنا نیند سے بیدار ہونا یہ معنی تحجد کے آتے ہیں اسی واسطے رات کی نماز جو پڑھی جائے عشاء کے بعد جس کو سب لوگ قیام اللیل کہتے ہیں یا تحجد کہتے ہیں اس کے لیے یوں پڑھنے کا تو عشا کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے نفل نماز اور ظاہر ہے کہ نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے تو نوافل کی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ مگر یہ کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ کچھ سو کر کے اٹھ کر کے پڑھا جائے یہ بات کہ اتنی دیر تک جاگتے رہیں اور تحجد پڑھ کے ہی سوئیں گے کسی وجہ سے آگ چلو بھائی تاجر پڑھ کے سو وہ بات الگ ہے لیکن یہ کہ مسنون صورت اس میں یہی ہے کہ کچھ سویا جائے اور سو کر کے پھر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی جائے رات کی نماز کا کی حکمت بھی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن غافل ہو کر نہ سوئے اور اس کے اندر ایک فکر مندی ہونا چاہیے اور توجہ ہونی چاہیے اللہ کی طرف کہ سوئے پھر اٹھے اور اٹھ کر کے پھر نماز پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت حدیثوں میں آتی ہے وہ تو یہ کہ آپ سو کر کے تحجد کے لیے اٹھتے تھے اور تحجد کی نماز پڑھ کر کے پھر تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے لیٹ جاتے تھے اور وہاں یہاں تک ہے کہ آپ کے سونے کی جو ایک آواز ہوتی تھی سانس کی وہ بھی محسوس ہوتی تھی تو اور آپ اس کے بعد جب اذان ہوتی تھی فجر کی تو دو رکعت بہت ہلکی سنت فجر پڑھا کرتے تھے اور حضرت بلال آ کر اطلاع دیتے کہ نماز تیار ہے تو آپ تشریف شیخ جاتے تو جو آپ تحجد کی بات لیٹا کرتے تھے تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض یا رسول اللہ آپ سو بھی گئے تھے اور پھر آپ نے اٹھ کر کے نماز نماز پڑھ لی مطلب یہ ایک وضو نیا نہیں کیا آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ تنام عینہ ولا اعین قلبی کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا وہ سونے سے جو وضو ٹوٹتا ہے وہ کیفیت آپ کے فرمانے کے حاصل یہ کہ آپ پر تاری نہیں ہوتی اس لیے آپ کو نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں تو حاصل یہ ہوا کہ تحج بھی سے پہلے بھی سونا اور تحج سے فارغ ہو کر بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے ویسے لیٹ جائیں یہ ہے نہ سنت حاصل یہ ہوا کہ وہ بے فکری کے ساتھ سونا نہیں ہے بلکہ فکرمندی کے ساتھ رات گزارنی ہے وہی ادا اللہ کو پسند ہے ایک تو بات یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے تعجد کی رکعتوں کے بارے میں تو تاک عدت تو سب آ رہے حدیثوں میں آ رہے ہیں لیکن یہ کہ تعداد اس کی مختلف ہے اور اس میں یوں سمجھیے کہ چھ سات کا عدد ہے سات سے کم تو نہیں ہے سات ہے نو ہے گیارہ ہے تیرہ اس طرح کے عدد آ رہے ہیں حدیثوں کے اندر وہ اصل یہ ہے کہ تین رکت تو ہیں ہی ہے وہ تو تمام روایتوں میں تین رکت وتر کے مانے جائیں گے اب کبھی آپ کو وقت کم ملا تو آپ نے چار رکت تعجب پڑھ لی اور تین رگت وتر کے پڑھ لی کبھی آپ کو اور ہوا تو آپ نے چھ رکت پڑھ لی تعجد کی اور تین پڑھ لی بتر کی تو نو ہو گئیں کبھی آپ نے پوری اگر تعجب پڑھی تو آٹھ رکت تحج کے پڑھے اور تین رکت جو ہیں وہ بتر کے پڑے تو گیارہ کی روایت کا مطلب یہ تیرہ کی روایت کے مانے ہیں کہ آپ نے آٹھ رکت تعجد پڑی اور تین رکت وطر پڑھی اور دو رگت جو ہیں وہ فجر کی سنت کی پڑھی تو راوی نے سب کو جمع کر کے تیرہ بتائیں جیسے کہ اس روایت میں جو پہلے باپ کے آخر میں آئی تو وہ تیرہ رکتیں ہیں اور آٹھ رکتیں تحجد کی تین وطر کی اور دو فجر کی ہیں اہم اہم یہ ہے تحجد کی صورت باب سنت الفجر یہاں سے فجر کی سنت کا مسئلہ ابو حنیفان القما عن ابن عن الأقمر عن ابن الأقمر عن حمران قال ما لقي ابن عمر قط إلا وأقرب الناس ما لقي ابن عمر قط إلا وأقرب الناس مجلسا حمران فقال ذات يوم يا حمران لا أراك توازبنا إلا وأنت تريد لنفسك خيرا فقال أجل يا أبا عبد الرحمن قال إما کال ام اسنتا انہا کا فعنی آئی سمیتاب رحم من وفا سمیاتی فعن کا یوم القیامتی کما سماسن ربو کا احدا کما امر وسلم فرقری فلا فما <الرغائد> سنت فجر کے باب میں ابو حنیفہ القما سے اور ابن اقمر سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ ہمران سے روایت کرتے ہیں کہ جب بھی وہ نبی جب بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی تو دیکھنے میں یہ بات آتی کہ ہمران ہی ان کے پاس سب سے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ملا کرتے تھے ابن عمر کی مجلس میں تو ایک روز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے حمران میں دیکھتا ہوں کہ تو زیادہ پابندی کے ساتھ ہماری مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تو خیر کا زیادہ طلبگار کچھ اچھائی مطلوب ہے اسی واضح سے ہماری مجلس میں بڑی پابندی کے ساتھ بہت ہی اہتمام سے بیٹھتا ہے تو انہوں نے حمران نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ میں اصل میں خیر کا طالب ہوں میں چاہتا ہوں کہ سے اچھائی ملے بھرائی ملے آپ کی مجلس میں میں اسی لیے بڑی پابندی سے آتا ہوں تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر نہ جن کی کنیت ابو عبدالرحمٰن ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دو باتوں سے تو روکتا ہوں اور ایک بات ایسی ہے کہ جس کے کرنے کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اور ہدایت کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ ان اس بات اس ایک بات کے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے تو حمران نے کہا کہ وہ تین باتیں کیا ہیں ابو عبدالرحمن عبداللہ عبد عمر نے فرمایا کہ تمہاری موت قتل نہ ہے مگر اس حالت میں کہ تمہارے اوپر قرضہ ہو مگر یہ کہ تم ایک ایسا قرضہ چھوڑو کہ جس کے پورا کرنے کا تم نے انتظام کر لیا ہو اس انتظام کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ یا تو وہ رقم رکھ دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ رقم ہے اور اس سے قرض ادا ہو دی جائے افلا کی امانت ہے اور اگر نہیں بھی ہے رقم تو اس کی وصیت کر چا... کرنی چاہیے کہ میرے جو ترکے میں سے فن ف... کے آدمی کا اتنا قرض ہے اس کو ادا کیا جانا چاہیے یہ ہے انتظام کے معنی اگر کسی نے قرض کے سلسلے میں کوئی نہ وصیت کی ہے نہ کوئی انتظام کیا اور اسی غفلت اور کوتائی کے حالت میں اس کا انتقال ہوا ایک تو ہے اچانک انتقال کا ہونا پر ویچارن نبی قرض لیا اور راستے میں مر گیا ہو بھی سکتا ہے ایسا تو وہ تو معذوری اللہ خوب جانتے ہیں لیکن غفرت اور لاپرواہی قرض کے بارے میں ہے تو وہ بات شریعت کو کسی طرح پسند نہیں ہے یہی وہ بات ہے کہ جس سے عبداللہ اللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کا حاصل یہ تھا کہ اس سے ایسی حالت میں کبھی موت نہیں آنی چاہیے موت نہیں آنی چاہیے کہ مانا اس سے پہلے پہلے ہی انتظام ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ جب آپ کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں آدمی کے اوپر قرضہ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھنے سے قطراتے تھے کہ جواب تمہیں پڑھ لو اپنے بھائی کی نماز میں نہیں آتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ برائی بٹھانی تھی لوگوں کے دماغ میں اس بات کی کہ قرض لے کر کے بے فکر نہ ہو جائیں لاپرواہ نہ ہو جائیں اس جو میں نے بھی یہ حدیث سنائی اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل میں تربیت کرنے والا نبی ہو یا نبی کے قائم مقام شیخ ہو بعض دفعہ بہت ہلکی چیز ہوتی اپنی جگہ میں لیکن اپنے معتقدین اور زیر تربیت جو ہیں ان کی تربیت کے خاطر اس پر اتنی شدت اختیار کرنی پڑتی ہے اس کو کہ معلوم بتائے کوئی حرام فیل تھا کہ جس پر اتنا اتنی ان... سختی انہوں نے کی ہے وہ دراصل تربیت ہوتی اس واسطے نبی نے آ... خود نماز نہیں پڑھائی لیکن اس کے معنی نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی اسی واضح آپ نے فرمایا تم جا کر نماز پڑھ لو اگر وہ کافر ہوتا مثلا تو آپ نماز ہی پڑھنے کو کیوں کہتے تو وہ تربیت کی بات تھی تاکہ لوگوں کو اس کی احساس ہو اور آئندہ قرض کے معاملے میں فکر کرنا فکر کیا کریں بے فکر نہ رہیں ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ قوالا تسمیاان قرآن شریف کی ایک آیت بھی دکھلاوے کے لیے نہ پڑھی جائے اصل میں دو ل... ہم اردو میں تو دکھلاوا ہی بولتے ہیں عربی میں اس کے لیے دو لفظ آتے ہیں جو سننے سنانے کی بات ہو اس کے لئے آتا ہے سما آ... یہ تسمیاان نہ اسی سے ہے اور دیکھنے سے متعلق ہو تو اس کے, اس کے لیے آتا ہے ریا رویت سے رویت کے معنی دیکھنے کے ہیں ریا کہتے ہیں دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا اردو میں سب کو دکھلاوا ہی کہتے ہیں دکھلاوے کے لیے کوئی بات کہنا دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا یہ سب ریا کہ وہ دکھلاوا کہلاتا ہے لیکن عربی میں سما اور ریا دو لفظ آتے ہیں الگ الگ کاموں کے لیے فرمایا کہ تم دکھلاوے کے لیے کوئی بھی آیت مت تلاوت کرو کیونکہ قیامت کے دن پھر تم کو بھی اسی طرح دکھلاوے کا سنو سنوایا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا بطور بدلے کے کہ تم نے دکھلاوے کے لیے قرآن شریف کی پڑھی تھی اللہ کے لئے نہیں پڑھی تھی یہ بتانے کے لیے کہ ہو میں کتنا اچھا پڑھتا ہوں یہ, یہ کہ میں قاری ہوں یہ کہ میں حافظ ہوں یہ کہ اس طرح کی چیز ہے قرآن شریف کی تلاوت عبادت ہے اور عبادت وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ دکھلاوے کے لیے ولابو اور فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس بات سے جس نے جیسا کیا قیامت میں اس کا بدلہ اس کے مطابق ملے گا تو یہ دو باتیں تو وہیں کہ جس سے بچنا ضروری ہے اور وہ املوی عام کا بھی کما اور وہ بات کہ میں جس کی تم کو ہدایت کرتا ہوں اور جیسا کہ مجھ کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ہدایت فرمائی تھی فرمایا کہ وہ فجر کی دو رکعتیں ہیں سنت کی ان کو مت چھوڑنا کیونکہ اس کے اندر بڑے ایسی باتیں ہیں کہ جو قابل رغبت ہیں یعنی ان کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے اسی واسطے حنفیہ کے ہاں فقہ حنفی کے اندر سنتوں میں ایک ترتیب رکھی گئی دو طرح کی ترتیب ہے ایک تو یہ کہ بھائی سنت کی دو قسمیں ہیں ایک سنت موقعہ کہلاتی ہے اور ایک غیر موقعہ یعنی مستحبہ کہلاتی موقعہ ان کو کہتے ہیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ پابندی فرمائی اپنے عمل سے بلکہ یہ کہ ان کی تاکید بھی فرمائی یہ ہم اسی واسطے معقدہ کہلاتے ہیں تاکید سے ہے وہ اور اس کے ان سنتوں کے بارے میں فقائے کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے ان کو اگر چھوڑا تو گناہ ہوگا اور عذر سے چھوڑا تو پاتا لیکن مثال کے طور پر سفر کر رہا ہے کوئی شخص سفر میں سنت چھوڑ گئی گنہگار نہیں ہوگا یا سخت بیماری ہے یا وقت تنگ ہے کہ اگر ہم نے سنت پڑی تو فرض کبھی وقت نہیں رہے گا تو اس صورت میں اگر سنت چھوڑا ہے تو ایک عذر ہے اس بات سے ان شاء نہیں ہوگا لیکن بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ ہے یہ تو ہے سنت موقعہ دوسری صورت ہے سنت مستحب غیر موقعہ وہ گو ہے کہ پڑھ لو تو ثواب ہے نہیں پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا دوسری اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ تفصیل یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم سنت وہ ہے فجر سے پہلے کی دو کا نمبر اول تو وہ او ہے نمبر دو آتا ہے مرو کی بعد کی دو رکت سنتیں جو ہیں ان کا نمبر دوسرا نمبر ہے اور تیسرا نمبر ہے زہر کی بعد کی دو رکت جو سنت ہیں وہ اور عشاء کی بعد کی دو رکت سے وطر سے پہلے یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے اور چوتھے نمبر پر آتی ہے فرض سے پہلے کی چار رکت اور یہ بس چار نمبر ہو گئے باقی عشا سے پہلے کی چار اور وہ پانچواں نمبر کہہ سکتے ہیں اور چھٹا نمبر اصد سے پہلے کی چار کا بہت مستحبہ ہیں دونوں کی دونوں مستحبیں عشا سے پہلے کی چار اور زور سے جو ہے کیا بولتے سے پہلے کی چار زور سے پہلے کی چار ان کو موقع ہی کہا جاتا ہے لیکن ترتیب میں وہ تیسرا نمبر ان کا آتا ہے یہ ہے ترتیب سے کئی کتابوں کے اندر اب مثلاً زور سے پہلے کی چار رکھتے ہیں ان کو موقع کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا ہے بلکہ یہ کہ اگر چھوٹ گئی تو ان کی قضا بھی ہوئی ہے یعنی زہر کے بعد ان کے پڑھنے گئی اسی واضح حدیث کے اندر مسئلہ یہ آتا بھی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر زہر کی اس سے پہلے کی چار اکتیں چھوٹ جائیں تو بعد میں ان کو پڑھنا ہے تو مسئلہ یہ آتا ہے پہلے دو پڑھیں یا پہلے چار پڑھیں بعد کی دو پڑھیں یا پہلے چار پڑھیں تو یہ مسئلہ آتا ہے بعض فقا کی رائے ہے کہ پہلے چار پڑھو پھر دو پڑھو اور بعض فقہ کی رائے ہے اور وہی طبیعت ادھر ہی چلتی بھی ہے کہ دو پہلے پڑھ لو پھر چار پڑھو اس واسطے وہ چار تو پہلے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو ان کو تو بعد میں پڑھنا ہی ہے ان دو کو کیوں اپنی جگہ سے ہٹاتے ہو فرق کے ساتھ ملی بھی ہیں تو لہذا پہلے ان کو پڑھ لینا چاہیے تو سنس یہی کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے ان فکا کی بات تو بہرحال یہ کہ یہ ہے ترتیب فقہ کے اندر سنتوں کی اب فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں جس وجہ سے بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ فوراً بات تو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ فجر کے بعد جیسے روایت گزر چکی ہے پہلے اسی کتاب کے اندر اور اس میں یہ کہ فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکلے اور اثر کے بعد جب تک سورج نہ چھوٹ جائے کوئی نماز نہیں یہ حدیث آ چکی ہے اسی کتاب کے اندر لہذا فجر کے بعد تو نہیں پڑھیں گے جب تک کہ سورج اوپر نہ ہو جائے تو اب اگر سنت فجر چھوٹ گئی ہے تو اس کو پڑھنا ہوگا مگر کب جبکہ سورج سنے اوپر چلا جائے اور جو اشراک کا وقت ہے وہ نہ ہو جائے تو اس وقت اس وقت سے پہلے نہ پڑھا جائے اس وقت پڑھنا چاہیے شوا سے کہ ہاں ساری سنتوں کے اندر ایک سنت جو ہے وہ ان کے ہاں درجہ اس کا بہت اہم ہے اور وہ ہے المسجد کہ دو رکعت جو ہے وہ سنت ان کے ہاں بہت عام ہے باقی ساری سنتیں جو ہیں وہ پڑھ لو تو ٹھیک نہیں پڑھو تو نہ ٹھیک دو رکعت طیت المسد کے ان کے ہاں واجب کا درجہ ہے اور دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی دیر سے آئے فرمایا تم دیر سے کیوں آئے خطبے کے دوران اور تم نے دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھی نماز پڑھو پہلے تو آپ نے خطبہ کے دوران ان کو نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور انہوں نے دو رکعت پڑھی یہ ہے دلیل ش کی تو یہ دو رکعتیں جو طیت المسجد کی ہیں یہ اتنی اہم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بھی یہ فرمایا کہ دو رکعت پڑھو اسی واضح سے شوافے کہ خطیب خطبہ بھی دے رہا اور کوئی کام نہیں ہوگا نہ بات چیت ہوگی نہ تلاوت قرآن ہوگی لیکن یہ دو رکعتیں پھر بھی پڑھی جائیں گی آنا صرف اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں تحیط المسجد اتنی آ ایسی وہ نہیں ہے کہ صاحب ہر صورت میں اس کو پڑھائی جانا چاہیے حتیٰ کہ خطیب کا خطبہ ہو جب بھی پڑھا جائے نہیں یہ ان کا مسلک نہیں پہلے تو یہ سن لے کیوں وہ اس کی اتنی اہمیت نہیں بتلاتے وہ کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے سیعت المسد پڑھنا چاہیے بڑے ثواب کی بات ہے بڑے فضائل حدیث کے اندر آئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کبھی آپ باہر سے تشریف لایا کرتے تھے تو آپ پہلے مسجد میں تشریف لاتے تھے دو رکعت نماز پڑھ کے پھر آپ گھر میں تشریف لے لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے مسجد میں آتے ہوں نماز کے لیے اور پہلے آپ دو پڑھتے ہوں تحیط المسد پھر آپ نے نماز پڑھی یہ کبھی ثابت نہیں تو اس واسطے ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا یہ کہ وہ خطبے والا مسئلہ جہاں تک ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ایک اصول یہ ہے کہ جب خطبہ دیا جا رہا ہو اس وقت کوئی عبادت نہیں ہے نہ سلام کلام ہے نہ تلاوت قرآن ہے اور نہ کوئی اور نماز ہے اضاخر ادھر امام فلاں ولاسلام یہ اصول ہے تو ہم اس اصول کو سامنے رکھیں گے رہ گیا یہ واقعہ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دیر کے لیے اپنا خطبہ روک دیا ہو کیونکہ اتنی دیر کے لیے اسے اس دو رکعت پڑھوانے کا آپ نے حکم دیا ہے یا ابھی خطبے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہوں خطبہ شروع نہ کیا ہو تو اتنے میں وہ آیا تو آپ نے ہزار اس میں تعبیر ہو سکتی ہے وصول وہ ہے لہٰذا ہم اس اصول کو نہیں توڑیں گے ایک جزی واقعی کی وجہ سے یہ ہنفیہ ہاں کا کہنا ہے سنت نماز کی سنتیں جو ہیں وہ زہر کی طرح سے جیسے زہر سے پہلے کی چار رکت جو درجہ وہی جمعہ سے پہلے کی چار رکت کا درجہ ہے اور جس طرح سے زہر کے بعد کی دو رگتیں ہیں تو جہاں تک جمعہ کے بعد کا مسئلہ ہے اس میں دو باتیں آتی ہیں حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصویر لاتے جمعہ کے بعد اور آپ اپنے گھر کے اندر دو رگت پڑھا کرتے تھے یہ تو ہے آپ کے بارے میں اور ابن عمر رضی اللہ عما کی بارے میں یہ ہے کہ وہ مسجد میں چار رکھت پڑھ کے آیا کرتے تھے ظہر کے بعد تو یہ دو روایتیں ملتی ہیں اسی واسطے فقہ نے ان دونوں کو جمع کر لیا بعد میں کا مسجد میں پڑھو تو چار پڑھ لو گھر میں آگے پڑھو تو دو پڑھ لو تاکہ حدیثوں پر عمل اسی طرح سے ہو جائے جس طرح ثابت ہے مگر دوسرے فقہ بعد میں فقہ نے یہ بات کہی کہ بھائی اصل تو سنتیں ہیں ہی گھر میں پڑھنے کی مسجد میں تو ہے بھی نہیں مگر اس لیے اجازت دی گئی اب کہ لوگ لوگوں میں غفرت زیادہ ہے پہلے تو فکر زیادہ تھی اب غفرت زیادہ ہے اس واسطے اگر یہ خیال ہو کہ مسجد سے باہر نکلے تو کاموں میں باتوں میں اس میں کر کے سنت چھوٹ جائیں گی تو اس واسطے اجازت دی گئی کہ مسجد کے اندر پڑھ کر چلے جائیں چھوڑنے سے تو اچھا ہے کے پڑھ لیا جائے اگرچہ نبی کی سنت یہی ہے کہ وہ سنت نمازیں اپنے گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے اس واسطے فقان اجازت دی کہ مسجد میں پڑھ لیں تب صورت میں اگر کوئی شخص دو پڑھ لے وہ بھی صحیح ہے اور کسی نے صرف چار پڑھ لی وہ بھی صحیح ہے لیکن زیادہ اچھا کیا ہوا کہ چار بھی پڑھ لے اور دو بھی پڑھ لے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے دو پڑھ لو اس لیے کہ وہ نبی کے عمل سے ہے اور اس کے بعد چار پڑھ لو اس لیے کہ ابن عمر کے عمل سے ہے تو یہ اصل میں اپنے اپنے ذوق کی باتیں ہیں ساری کی ساری چیزیں حدیث کے اندر ابو حنیف انبید ابن عمیر انا قالت ماکان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابونی فاحطہ ابن عمیر سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں چونکہ فرائض کے علاوہ ہر نماز کو اس زمانے میں نوافری ہی کا نفر کہتے ہیں زائد کو تو چاہے سنت ہو یا نفلی ہو اس زمانے کے تعبیر کے لحاظ سے نفر ہوگا تو نوافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پابندی فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ کسی اور سنت کے بارے میں کرتے ہوئے نہیں دیکھے, دیکھے گئے ہیں تو آپ سب سے زیادہ پابندی اسی کی کرتے تھے اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت اہم ہے دو رکعتیں ابو حنیفہ ابن عمر قال رمق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین یومن اوسارن فو سمیت فی رقطل فضر احد وقل ابو حنیفہ نافی سے اور ابن عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس دن تک یا راوی کو اس میں شبہ ہے کہ ایک مہینے تک انہوں نے کہا کہ تیس دن کہا ہوگا یا چالیس دن تو میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے اس کے لیے کیا کہتے ہیں میں نے اس کو واچ کیا جس کو انگلش میں کہتے ہیں مطلب یہ کہ میں آپ کے عمل کے دیکھنا چاہتا تھا آپ کس طرح کر